رحيم. وحدثنا هارم بن سعيد الأيلي وعنة بن إيسى قالا حدثنا ابن الوحب قال أخبرني أمر عن دكير بن الأشج عن ابن خباب نبي سعيد القبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو وأصح مرا اللہ کے بسرین بھوا وا ساسم من فاطل مسئلہ چل رہا تھا نماز نماز کے سیل میں لسن اور پیاز جو ہے اس کے کھانے کے سلسلے میں کچا اچھا لہسن اور پیاز جو ہے وہ نہ کھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناپسند تھی تو اس میں اور کبھی سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پیاس کے کھیت کے اوپر سے آپ گزر ہوا کچھ لوگ اترے اور ان لوگوں نے پیاز کھائی اور کچھ دوسرے لوگوں نے نہیں کھائی پھر ہم سب آپ کے پاس حاضر ہونے لگے آپ کے قریب جانے لگے آپ نے ان کو تو فوراً دلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھائی تھی اور جنہوں نے کھائی تھی ان کو آپ نے اس وقت نہیں بلایا دور میں بلایا یہاں تک کہ اس پیاز کی بھو ان میں سے چلی گئی پھر ان کو آپ نے آنے کی اجازت دی تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسا پہلے کی حدیث میں گزر چکا تھا کہ حرام تو نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے حلال کیا ہے مگر یہ کہ اس کی بو پسندی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے مسجدوں میں آنے سے کچی پیار اور کچا لسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا جب تک کہ منہ صاف کر کے اور اس کی بو دور نہ کر دی جائے حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن الساوير قال حدثنا حشان قال حدثنا قطاب عن سالب بن أب الجاعد النعدان بن أبي تلها النوم لبن الخطاب قطاب يوم الجمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيتك أن نقر في نقرني ثلاثة نقرات وإني لا أراه إلا حضور أدلي وإن أقوام وإن يأمرونني أن أستخلفا وإن الله لم يكن لعبيع دينه ولا خلافته وللذي بعض دين نبيه صلى الله عليه وسلم فإن أجر به أمر فالخلافة الشورى بين هؤلاء السبتة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم رابين و اني قابلت اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام فان فعلوا ذلك فاولئك عذاب الله الكفره الضلال ثم اني لا ادى بعد سوى اهم عندي من من الكلاله ما راجعت رسول الله صلى الله في شيء من في الكلاله وما أغرض لي في صين ما في أغرض لي فيه في وقال يا عمر ألا تكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشبك على عمراء لم صار فإني <تصفيق> فَإِنَّ مَا بَذَلْتُمْ عَلَيْهِمْ لِيَغْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَيَظْلِمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيٍّ وَيَقْسِمُ فِيهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَأْخُذُ إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَةَ الْتَيّهِ لَا تَرَاهُ مَا الْخَصْلِي هَذَا هَذَا الْبَصَلُ وَالسَّمُّ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله امر ابوی فروخی فیمن فمن فریت حما تب خان حدیث لمبی ہے ناداندنی ابھی یہ چل رہا حضرت عمر بالخطاب ربی اللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جمعہ کا دن خود دیا اپنی خلافت کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا حضرت ابی بکر صدیق کا ذکر کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک خواب میں جیسے ایک میرے تین اتوا ٹھونگ ماری ہے اور میرا خیال یہ جو تعبیر اس کی وہ بتا رہے ہیں میرا خیال یہ کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ مجھے اس بات کی ہدایتیں کر رہے ہیں کہ میں کسی کو خلیفہ بناؤں جہاں تک اس خلافت کا مسئلہ ہے کیونکہ شریدنا جبکہ صدیق رضی اللہ, اللہ عنہ نے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے وفات سے پہلے خلیفہ بنا دیا جب وہ ان کی موت کا وقت آیا انتقال کا وقت آیا تو حیرت عمر کو خلیفہ بنا دیا تھا اب لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ بھی خلیفہ کسی کو بنا دیں تو اس کے لیے معیے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے وہ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا نہ وہ خلافت کو ضائع کرے گا اور نہ اس چیز کو کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے یعنی دین اسلام ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع تو نہیں کرنے والا ہے اس واسطے حاصل یہ ہے کہ اگر میں نے خلیفہ نبی نامزد کیا کسی کو تو اس کا یہ معنی نہیں یہ خلافت جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی دنیا سے چلی جائے گی اللہ کائن نہیں کرے گا کوئی نہ کوئی سورت بن جائے گی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرین اگر ابھی امر اگر میری موت جلدی ہی آ گئی تو پھر یہ ہے کہ خلافت کے لیے میں ایک سورہ بنا دیتا ہوں چھ آدمیوں کی اور وہ چھ آدمی کون ہیں ان کے بارے میں تمہر نے اس سے اتنی بات فرمائی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ان سے راضی سے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہیں ان چھ آدمیوں کو کی سورہ میں نے بنا دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ جس کو طے کر لیں گے وہی خلیفہ ہوگا وہ چھ آدمی کون تھے ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت الحا حضرت زبیر نبی وقاص عب الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ چھ چھ آدمی اس میں ایک لوگوں کا یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ بے شک یہ چھ حضرات بڑے مشہور صحابہ میں ہیں عصر مبشرہ میں بھی ہیں لیکن عصر مبشرہ میں ایک اور بھی ہیں سعید ابن زید ان کو عرت عمر علی اللہ نے اس میں نہیں شامل کیا حالانکہ وہ بھی اشرح مبشرہ کے اندر ہیں تو اس کے لیے علماء کہتی کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ عضرت عمر علی اللہ نے ان, ان کو اس واسطے سورہ میں نہیں شامل فرمایا کہ وہ ان کے عزیز تھے قریب تھے بہنوئی اس واسطے ان کو اور نے اس میں شریک نہیں کیا حالانکہ وہ اصل مبصرہ میں تھے جیسے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے عمر کو بھی نہیں لیا حالانکہ عبد اللہ اپنے عمر علما فقہ صحابہ نہیں تو اس کے باوجود ان کو نہیں لیا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں تو اپنے نہ دار کو لیا اپنے بیٹے کو لیا اس سورا کے اندر احتیاط کی انہوں نے تو یہ چھ آدمی بناتی ضرورت عثمان عضرت علی عرۃ طلحہ زبیر صعد ابن نبی وقاص عبد الرحمٰن ابن عوف کہ یہ جو مشورہ کر لیں گے اور جس پہ راضی ہو جائیں گے وہی خلیفہ بن جائے گا چنانچہ جب حضرت عمر عبی اللہ ان کی کا انتقال ہو گیا جو ان پر زخم، ان کو ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ شوا نے اپنا کام کیا اور آخر اتفاق ہو گیا حضرت تو عثمان لدی لان کے نام پر تو اس عثمان خلیفہ بن گئے تو بارہ اور اس کے بعد ہے کہ میں اپنے بعد ایک بہت اہم چیز میں چھوڑ رہا ہوں اور وہ ہے مسئلہ کلا کا کلال کا مسئلہ اصل میں حضرت عمر کی روایت میں آتا ہے کہ بہت ہی مسئلہ الٹا ہوا ہے حضرت عمر کو کیا اس میں اس کے تھے وہ انہوں نے بیان نہیں کیے کلال کس کو کہتے ہیں کلالا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اوپر کوئی زندہ رہے اور نہ کوئی اس کے نیچے کوئی زندہ رہے نہ تو اصول میں نہ فروہ میں یعنی نہ باپ دادا کوئی زندہ نہیں ہے اور نہ اس کی اولاد ہے تو ہوئی نہیں ہے کوئی زندہ نہیں ہے ایسے آدمی کو مرد ہو کہ اولاد ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں تو حکمر اضران کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک بہت عام مسئلہ کلالہ کا چھوڑ رہا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مسئلے میں کلالہ سے زیادہ میں نے آپ سے رجوع نہیں کیا کلالہ کے مسئلے سے زیادہ جتنا میں نے اس مسئلے میں آپ سے میں نے بات کرنی چاہی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ صلیم نے بھی کلالہ سے زیادہ کسی اور معاملے میں میرے اوپر سختی نہیں کی یعنی جب میں نے آپ سے پوچھا اور کئی مرتبہ پوچھا تو آپ نے اتنی سختی میرے اوپر اس مسئلے میں کی اور کسی مسئلے میں ایسی سختی دیکھنے میں نہیں آئی یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی جو ہے میرے سینے میں گھسا دی اور آپ نے فرمایا کیا عمر کیا تمہیں تمہارے لیے کافی نہیں وہ آیت جو گرمی کے موسم میں اتری سورہ نسا کے آخر میں سورہ نسا کے آخر میں ہے یس الکانی تو وہاں سوال اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ سے پیغمبر کلالہ کے بارے میں سوال کرتے شاید اگر تمہاری سوال کر رہے ہوں تو بار بار سوال کرتے تھے تو پہلے مرتبہ سوال کیا ہوگا تو آیت اتر گئی یس القانی کلا لیکن پھر پھر بھی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آیت کافی نہیں تمہارے لیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کلانا کے مسئلے میں ایک ایسا فیصلہ کر دوں گا کہ اس کے بعد ہر آدمی جو ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا چاہے اس نے قرآن سے پڑھا ہو یا نہ پڑھا مطلب یہ کہ آیت کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرما دیا تو مجھے اب وضاحت ہو گئی تھی اب میں اس کی تفصیلات اگر میں طے کر دوں تو میں زندہ رہا تو ایسی تفصیلات طے کر دوں گا کہ پھر کسی کو پریشانی نہ ہوگی یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد تمہارے رضی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا اپنے خطبہ ہی میں اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں شہروں کے جو امیر میں نے مقرر کیے ہیں مختلف علاقوں کے ان کے اوپر میں نے ان کو اس لیے مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں انصاف کریں لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ان کو سکھلائیں اور ان کے درمیان میں جو مال غنیمت وغیرہ آئے تو اس کی تقسیم کریں اور جو مسائل کے مشکل ہوں ان کے نزدیک وہ ان کا مرافعہ میری طرف ہو یعنی میرے مجھ, مجھ تک وہ مسائل بھیجیں کہ جن کا حل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو اپنی ٹریٹوری میں یہ پھر آخر میں تمہار نے یہ بھی فرمایا اے لوگ تم یہ دو درخت کھاتے ہو جن کو میں کوئی لا ہما اللہ میں جن کو پسند نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی اچھے ہیں بڑے گندے ہیں یہ ایک تو ہے پیاز اور لہسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ کسی آدمی میں سے اس کی بو پاتے تھے مسجد میں تو آپ اس کو حکم دے دیتے تھے تو وہ مسجد سے نکال دیا جاتا تھا بقی کی طرف تو آپ نے عمر نے فرمایا کہ جو یہ دو لہسن اور پیاز کو کوئی کھائے تو اس کو چاہیے کہ ان کو پکا کر کے اس کے اثر کو ضائع کر دے یعنی بدبو کو تو میں نے جو پچھلے ہفتے بتلایا تھا وہ اس حدیث میں ہے کہ اس کو پکا کر دے بدبو اس کی کم ہو جائے گی تو پھر سالن کے اندر پکے دیکھو تو اس کے کھانے میں کوئی حرض نہیں کچے کھائیں تو اس میں چونکہ بدبو ہوتی ہے تو پھر منہ کو صاف کریں ورنہ تو اس حالت میں نہیں آنا چاہیے مسجد کے اندر یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے پوری حدیث کو یہاں نقل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تم الدی اللہ بھی یہی فرماتے تھے تو اب کئی صحابہ سے اس مضمون کی روایتیں آ گئی ہیں محدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن الضعب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن نبي عبد الله مولى شداد بن الحاد أنه سمع باه ليلة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا اب وہ مسئلہ تو ختم ہوا اب دوسرا باب ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کیا سدار الحاظ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو اللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گم شدہ گم ہوئی ہوئی چیز کو کا اعلان کرے کہ بھائی میری فلاں چیز کھول گئی ہے کسی کو مل ملی ہو تو دے دیں یہ ہے اللہ تو مسجد میں اگر کوئی بھی چیز کا کوئی اعلان کرتے ہوئے سنیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ اللہ تیری چیز واپس نہ دے بد دعا دے دو کیوں اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ اپنی کھوئی بھی چیزوں کے واسطے اعلانات کرو مسجد جس کام کے لیے بنی گئی بنائی گئی ہے اس میں اس کا استعمال ہونا چاہیے یہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے واسطے مسجد میں آ جاؤ تو بھائی بس اچھا موقع ہے سارے لوگ تو اکٹھے رہتے ہی ہیں زیادہ وہیں اپنا کام بھی یہ پورا کر لو یا نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو لوگوں نے جو ہے بہت ہی ٹائٹ کر دیا ہے بس نماز پڑھو اور قرآن شریف پڑھو چل دو ہاں کہ دول ابل کے اندر تو مسجد مرکز تھی ساری چیزوں کے سارے کام مسجد میں ہوتے تھے پتہ نہیں اس حدیث کا کیا جواب ان کے پاس ہوگا وحدثني حجاج بن الشاعر قال حجسنا عبدالعزاق قال أخبرنا الصوري أن ألقم ابن مرصد عن سليمان بن بريد نبي أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمر الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنية المساجد بما بنية له سلیمان ابن برعیدہ نے والد بریدہ اسلم سلمی سے عبادت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ ایک لال اونٹ سرخ اونٹ کے کے بارے میں کس نے کہا تھا کس نے دعوت دی تھی کہ بھئی وہ سرخ اونٹ ہے فلاں جگہ پہ وہ کوئی وہ کس نے کہا تھا بھئی مسجد میں پوچھ رہا ہے اعلان کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ نے فرمایا تجربہ اونٹ نہ ملے مسجد جو ہے وہ تو جس کام کے لیے بنائی گئی اسی کے لیے بنائی گئی مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد ہے سارے کاموں کے واسطے نہیں کہ تم اپنے اس طرح کے مسئلے بھی لے کے یہاں مسجد میں بیٹھ جاؤ حدثنا يهياء بن يهياء قال قرأتها على مالك عن ابن شهاب نبي سلم ابن عبد الرحمن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يسلي جاءه الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فریدا وجہ اللہ اللہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا اب یہ ایک اور مسئلہ ہے ابو حریر رضی العانس روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم اللہ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ لیتا ہے اور وہ اس کی نماز میں گڑبڑ کرتا ہے یہاں تک کہ اب اسے پتہ نہیں رہتا کہ کتنی نماز اس نے پڑھی کتنی رگتے پڑھی بھول ہونے لگی نماز کے اندر شیطان نے آ کر اس کو جو ہے ادھر ادھر اس کے ذہن کو ہٹایا نتیجہ یہاں تک ہو جاتا ہے یہ بھی یاد نہیں رہتا آدمی کو میں نے کتنی رگتیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورت ہو تو پھر دو سجدے کر لیا کرے بیٹھی ہوئی حالت میں اس سے مطلب کیا ہے سجدہ صحب کرنا کہ سجدہ صحب کر لے کرے تو وہ کہ جو اس کو مثلا اگر خیال آ رہا ہے بیٹھا تھا خیال آ رہے, رہے. میں تو تیسری چو, چار رقت چوتھی نہیں ہوئی میری تو تیسری ہوئی تو ٹھیک ہے اب چوتھی پوری کر لے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے اور پھر بیٹھ کر کے پھر دو سجدے کر لے یہ معلوم ہوا کہ اس یہ سجا صاحب ہے کہ جو بیٹھ گیا تھا اس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو سجا صاحب کرنا اور یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کر رہا اپنے علم کے لحاظ سے تو اس کے لیے سجا صاحب ہوا اب یہ کہ یہ سجا صاحب جو ہے اس کے لیے یہ تو معلوم ہو گیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے کر لیں گے اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے یا سلام کے بعد کرنا ہے پہلے سلام پھیرے پھر سجدہ کرے یہ سلام پھیرے بغیر سجدہ کرے پھر سلام پھیرے وہ پہ کر کے اس میں اس حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اس لیے ابھی آگے اور حدیثیں پڑھیں پھر میں اس کے بعد مسئلہ بتلاؤں گا وحدثنا محمد ضمن المسنى قال حدثنا معاذ بن حشام قال حدثنا أبي المياه ابن أبي كثير قال حدثنا أبي سلم بن عبد الرحمن أن بحولير حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان اللي طرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا سوّب بها أدبر فإذا قضي تسوير أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه <تصفيق> ابرائی کی روایت ہے مسئلہ تو اس میں بھی صاف نہیں ہو رہا کہ کب سج کرے سلام سے پہلے اسلام کے بعد لیکن بھارت حدیث میں تفصیر ہے پہلی حدیث کے مقابلے میں کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو تو شیطان بھاگ لیتا ہے گوز مارتے ہوئے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اذان نہ سنے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک نہ پہنچے جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھیلا لیتا ہے اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر وہ پھر بھاگتا ہے جب اقامت پوری ہو جاتی ہے پلا لیتا ہے اور نماز پڑھنے میں وہ آتا یکخترا بین المادی ونف انسان اور اس کے دل کے بیچ میں پھر وہ جو ہے آ کر کے اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں بھی فلاں بات یاد کر لے ذرا فلاں چیز کا بھی تو ذرا بھی یاد کر جو چیزیں اس کو یاد نہیں آ رہی تھیں وہ ساری چیزیں اس کو یاد دلاتا ہے یہ ہے دل میں وسوسے ڈالنے کی صورت یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کتنی دقتیں نماز کی پڑھی آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورت ہو کہ آدمی کو یہ پتہ نہ چلے کتنی نماز پڑھی ہے تو وہ اپنی نماز اپنے خیال کے مطابق پوری کر لے اور پھر دو سجدے کر لے بیٹھی ہوئی حالت میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہے کہ شیطان اذان کے وقت تو بھاگتا ہے اور جب نماز شروع ہو جائے تو لیتا ہے نماز سے نہیں بھاگتا اذان سے بھاگتا یہ کیا بات ہے تو اس کی وجہ یہ معلوم یہ کہ جن جہاں, جہاں تک آواز پہنچے گی مؤذن کی ان سب چیزوں کو چاہے وہ جاندار ہوں کہ بے جان ہوں وہ ساری چیزیں قیامت میں اس مؤذن کے اذان کی شہادت دیں گی اللہ کے دربار میں کہ ہم نے اذان سنی اسی لیے تو معزن کا درجہ بہت اونچا ہے کہ جب اذان دے گا پانچ بعد اذان دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شاہ اسی واسطے معذن کی اذان کے بارے میں یہ ہے کہ آواز برم کر کے اذان دو حضرت بلال رضی اللہ ان کو بھی آپ نے جب مؤزن مقرر فرمایا تو آپ نے ان کو یہ ہدایت بھی دی تھی اجعل اج اج اج اس ایجالعب عزنک غیر فاسعود آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں گھساؤ اس سے آواز بلند ہو جائے گی قاعدہ ہے کہ جو اس طرح سے ذرا زور دے دیں اپنے ایسے زور دے دیں کانوں میں انگلیاں آواز بلند ہوتی تو یہ آپ نے فرمایا تو اسے معلوم ہوا کہ بلند آواز کرنا اذان میں یہ پسندیدہ ہے تو اس کی جہاں ایک حکمت یہ ہے کہ بھائی دور دور تک لوگوں تک آواز پہنچ جائے وہاں یہ بھی ہے کہ صاحب اور جو چیزیں وہاں تک آواز پہنچے گی تو شاہد بنیں گے قیامت کے دن تو شیطان جو ہے وہ یہ اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ کسی آدمی کے لیے قیامت کے دن اچھی بات کے واسطے شاہد بنے وہ تو برائی کا مرکز ہے وہ تو برا ہی چاہتا ہے اچھائی کب چاہتا ہے اس لیے وہ گواہ اور شاہد نہیں بننا چاہتا جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز میں چونکہ یہ بات نہیں اس واسطے وہ آ کر اپنی حرکتیں شروع کر دیتا حدیث بھی ایسی آ رہی ہے کی کہ شیطان جو ہے جب اقامت کہی جاتی نماز کی تو وہ بھاگ لیتا ہے گوز مارتا ہے اور گوز بھی اس لیے مارتا ہے کہ اس پہ جیسے جب کسی چیز پر بوجھ پڑتا ہے تو بھاگ سکے اس کی ہوا نکلتی اتنا بوجھ پڑتا ہے شیطان پر کہ وہ ہوا نکلتی چلی جاتی ہے اور بھاگا چلا جاتا ہے وہ اور جب نماز ہو جاتی ہے تو پھر آ کر کے یہ چیز یاد دلا وہ چیز یاد دلا ہر طرف سے اس کو پریشان کرتا ہے نماز میں آ کر کے قبل تسلیم سب وسلم یہ عبداللہ بحائنا کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں نماز پڑھائیں تو پھر آپ کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ دو رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا آپ بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے نماز پوری کی اور ہم نے دیکھا آپ کہ آپ کا سلام آپ سلام کرنے جا رہے ہیں تو کسی نے تقبیر کہی فصے تکبیر کہہ کر یاد دلا دیا کہ آپ نے جو ہے یہ سلام اس وقت نہیں کہنا ہے کیونکہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پر آپ نے دو سجدے کیے بیٹھے ہوئے حالت میں سلام کرنے سے پہلے سلام نہیں کیا اور آپ نے دو سجدے کیے پھر آپ نے سلام کیا اس سے مسئلہ صاف کیا ہو گیا کہ یہ سجدہ سر سلام کرنے سے پہلے ہوگا اور اس کے بعد سلام کیا جائے گا یہ ایک وضاحت ہوئی ہے اس میں وقت ہو گیا انشاءاللہ اور مزید حدیثیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں ان کو بیان کر کے پھر مسئلے کی وضاحت آئندہ کر دیں گے وحدثني زهير بن حرب وعباد الله بن سعيد ومحمد بن المسنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عباد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد. باد نام دکان جب تیسری میں مسئلہ سحو کا اور یہ کہ سجد صحب ہوگا اور جن فکہ فق کہتے ہیں کہ واجب کے ترک سے سجدہ سہم ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ اصل میں نماز میں نقصان کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایسا نقصان ہے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی تو فکہ اگر یہ ہی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو گئی تب تو, تو اس نماز کو دوہرانا ہی پڑے گا اور ایک نقصان ہوتا ہے کہ جس کو فقہ کی زبان میں فساد کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو گئی تو فساد کا جو ہے وہ جبر ہو سکتا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے نماز ہی کے اندر سجدہ کر لینے سے اس کو سجدہ صحب کہتے ہیں سہب کہتے ہیں پھول کو کہ وہ خطا غلطی وہ نقصان نماز کے اندر جو ہوا وہ پھول کر ہوا ہے بال ارادہ تو کون کرے گا بھی نمازی پڑھنے کی قادر ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز میں غلطی کر رہا ہے تو, تو اس واسطے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں کہ ایک سجدہ یوں کہ یہ کہ چونکہ نماز میں سب سے اہم جز سجدہ ہی ہے اس لیے ایک سجدے کا اضافہ کر کے اس نقصان کی تلافی کر دی جاتی ہے کہ جو نماز میں کوئی بھول کر کے لیکن اگر وہ نقصان ایسا ہے کہ جس سے کہ نماز باطل ہو رہی ہو تو پھر اس کی تلافی کے کوئی صورت نہیں دوبارہ پڑنی پڑے گی تو کہاں باطل ہوتی ہے اور کہاں فاسد ہوتی ہے اس کے لیے ہی دراصل یہ فقہ خاص طور پر حنفی فقہ فرض اور واجب میں تفریق کی ہے ورنہ دوسرے فقہ کے ہاں فرض اور واجب میں کوئی تقسیم نہیں ہے جو فرض ہے وہ واجب اور جو واجب ہے وہ فرض انہوں نے تفریق اس لیے کی تاکہ مسائل کو سمجھنے میں چونکہ یہ قانونی ہی لوگ ہیں زیادہ تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ باریک فرق بھی سامنے رکھ کر کے الگ الگ کر دیا تو فرض اب مثلا قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے کادہ ہے کادہ اخیرہ تو یہ سب کے سب کیا کہوں گے کہ یہ فرض ہیں نماز کے اندر کے اب اگر ان میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو اب نماز کی نماز باطل ہو گئی جب نماز باطل ہو گئی اور اس کی تلافی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے دوبارہ پڑھو ہاں یہ کہ سجدے کے اندر دو سجدے ہیں جیسے ہر رکعت کے اندر ایک فرض ہے دوسرا واجب ہے تو اگر دونوں ہی چھوٹ گئے سجدے تو جاؤ پھر تو دوبارہ پڑھو لیکن اگر ایک سجدہ کر لیا اور ایک سجدہ چھوٹ گیا تو پھر فرض تو ادا ہو گیا واجب رہ گیا اس لیے سجدہ سیب کرنے سے نماز ٹھیک ہو جائے گی رکوئی چھوٹ گیا تو فرض چونکہ چھوٹ رہا ہے نماز یہ نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی یہ ایک مثال ہے اسی طرح سے قرآن شریف میں پڑھنے کے سلسلے میں بالکل ہی قرآن شریف کسی رکت میں نہیں پڑا ایک آیت بھی کیسی بھی نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت تو نمازی نہیں ہوئی پھر سے پڑھو لیکن اگر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ لی صورت نہیں پڑی چلیے صاحب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی مگر کسی اور حصے کا قرآن شریف کا کوئی اور حصہ پڑھ لیا چاہے ایک ہی آیت پڑا فرض تو چونکہ ادا ہو گیا فقر من قرآن قرآن شریف میں کہا گیا تو اس کی تعمیل تو ہو گئی لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا جن رکتوں میں دم میں سورہ واجب تھی وہ نہیں کیا واجب کے چھوٹنے کی صورت میں تو کیا ہوگا سدر صاحب ہوگا تو یہ موٹا سا ایک میں نے اصول بتلا دیا کہ یہ دو ہیں نقصان کی صورتیں اگر نماز باطل ہے نماز دہرانی ہوگی اور کوئی صورت نہیں نماز میں اگر فساد ہوا فاسد ہے فقی اعتبار سے تو وہ سدر صاحب اس کے لیے رکھا تھا تو اب اس کی حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ سجدہ صاحب کیوں رکھا میں نے کہا کہ نقصان کی تلافی کے لیے نماز کے ارکان میں جو سب سے زیادہ اہم رکن ہے اس کا اضافہ کیا اب وہ باقی وہ تفصیل کے کن فقہ کے نزدیک سلام سے پہلے سجدہ اور کن کے نزدیک سلام کے بعد وہ تفصیلات دونوں ہفتوں میں آ چکی ہے اب یہاں سے مسئلہ آراج رہا ہے تلاوت کا سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا یا تو یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی مناسبت سجدے سے ہے ان آیتوں کے مضمون میں سجدے کا حکم ہے یا سجدہ کرنے والوں کی تعریف ہے یا سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے کوئی نہ کوئی ذکر وہاں ہے تو اس لیے اگر سجدے کا حکم ہے سجدہ کرو فوراً تعمیر لیجیے ہمیں تو یہی نماز کی بھی ضرورت نہیں نماز سے باہر ہی سجدہ کرتے ہیں ہم اگر سجدہ کرنے والوں کی تعریف مثلاً آئیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو بتلا دیا کہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو سجدہ کر کے اللہ کے لیے قابل تعریف بنے اللہ کے نزدیک جن میں سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت ہے ایسی آیتوں میں سجدہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ ہم ان لوگوں کے اندر نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا اور اللہ کو غضب نہ کیا تو ایسی آیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تھا اب وہ آیتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں اس سلسلے میں فکا حدیثیں آ رہی ہیں ان حدیثوں کی بنیاد پر دور آئے ہیں فکہ کی مالکیہ کے نزدیک تو گیارہ ہیں سجدے اور جن میں یہ جو سورہ کیا بولتے ہیں مفصلات کہلاتی ہیں مفصلات کا مطلب ہے ایک تو آخری صورت ہے کیا بولتے اقرا اس میں رب نہ اور اسی طرح سے یہ جو عید ان شقت ہے اور تیسری ہے سورہ یہ اس کو ادھر سے چلیں سورہ النجم نجم عید ان شقت اور سورہ اقرا الق جس کو کہتے صورتوں کے اندر مالکیہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس حدیث ہیں اور حدیثیں اس میں آئیں گی ان حدیثوں کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاف سجدہ نہیں ہے. نمبر ایک مسئلہ ایک ہوا ان کے نزدیک کیا رہا چاہ صاحب جہاں تک ثوابے کا اور حنافیہ کا تعلق ہے ان کے نزدیک چودہ سجدے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو تین صورتیں ہیں سورہ النجم اور سورہ الانشقاق اور سورہ العلق ان کے اندر وہ سجدے مانتے ہیں حدیثیں اس سے تعلق سے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ حدیثیں جو آئیں گے تو اس وقت میں بتلاؤں گا کہ کیوں انہوں نے ان کو ترجیح دی ہے البتہ شوافے میں اور مالک اور حنفیہ میں اختلاف ہے تو اس بات میں اختلاف ہے کہ حنفیہ سورہ الحج کے اندر ایک سجدہ مانتے ہیں اور سورہ سعد کے اندر ایک سجدہ مانتے ہیں لیکن شفاف سورہ سات کے اندر نہیں مانتے سورہ حج کے اندر دو سجدے مانتے یا جہاں سولہواں سپارہ ختم ہو رہا ہے سترواں سپارہ ختم ہو رہا ہے یا ای الدین عامن القع و جدو و ابدو ربکم و فال الخیر اللہ الفرحون یہ آیت جو ہے حنافیہ کے نزدیک یہ سجدہ یہاں نہیں ہے شفافے کے نزدیک ہے تو اتنا ایک آیت میں فرق ہے دونوں کے نزدیک جہاں تک حابیلہ کا تعلق ہے نا بلا جو ہیں وہ پندرہ سجدے مانتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ سورہ حجم دو مانتے ہیں سورہ سعد میں بھی مانتے ہیں اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ نجم ادا اور اور ادما شقص اور اسی طرح سے سورہ اللق ان میں مانتے ہیں تو ان کے نصیب پندرہ ہے ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے سجدے کا حکم کیا ہے یہ کہ سجدہ ان آیتوں کے پڑھنے پر ہی سجدہ ہے یا سننے پر بھی سجدہ ہے تو اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ بھئی پڑھنے والے پہ بھی سجدہ سننے والے پہ بھی سجدہ چونکہ حدیثیں جو آ رہی ہیں ان میں صاف بات یہ ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا تو اگر سننے والے پر سجدہ نہ ہوتا تو صحابہ کرتا ہے آپ منا فرما بھائی تمہیں کیا پڑھی تھی تم نے سجدا کیا یہ تو میں نے پڑھا تھا قرآن شریف مجھے سجدہ کرنا تھا تو سننے والے پر بھی ہے اور کیا بولتے ہیں سن پڑھنے والے پر بھی ہے. دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سننے والے کی بھی تو دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے کہ واقعی سن رہا ہے جس کو واقعی سننا کہتے ہیں اور دوسرا وہ ہے کہ سنن, سن, سننے والوں میں نہیں تھا مگر آواز تو آ رہی سنائی دے رہا اس کو یہ دو ہیں اس میں تو شواف اس معاملے میں انہوں نے فرق کیا ہے کہ سجدہ تو ہے اس کے ذمے بھی مگر یہ ہے کہ اتنا مطلب اس کے ذمے تاکیدی نہیں ہے اگر چھوٹ گیا وہ سجدہ نہیں کر سکا کوئی حرص کی بات نہیں کیونکہ وہ تو سننے کے لیے بیٹھا ہی نہیں تھا کان میں آواز آ گئی یہ ہے شفافے کا کہنا چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنا جو ہے وہ نماز وہی کیا نام ہے واجب ہے یا یہ کہ یہ سنت ہے یعنی مطلب کیا ہوا واجب اور سنت کا فرق کہ اگر نہیں کیا تو گنہگار ہوگا ترک واجب کی وجہ سے اور اگر سنت مان لیجیے تو ترک سنت کا زیادہ سے زیادہ ہوگا نقصان یعنی بال ارادہ سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے بری بات ہے لیکن اگر چوٹ گئی تو کیوں کوئی بات نہیں کوئی گنا نہیں ہوگا یہ ہے واجب اور سنت کا فرق تو حنفیہ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں واجب بس کیونکہ جب سجدے کا حکم ہے آیا تو میں مثلا جہاں تو واجب تو وہ جو حکم جو ہے وہ تو وجوب چوک ہے مثلا اس جدو سجدہ کرو جب اس جد سجدہ کیجئے آپ پیغمبر تو جب حکم ہے تو حکم تو ہوتا ہی اصل سے وجوب کے لیے جب تک کہ کوئی قرینہ وہاں موجود نہ ہو اس بات کے لیے کہ یہ حکم واجب وجوب کے واسطے نہیں ہے یہ میں اس مضمون کو اپنے یہاں کے درس میں کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں تو چونکہ اصل سے وجوب کے لیے ہوتا ہے حکم تو اس واسطے جہاں سجدے کا جب ایک جگہ حکم مل گیا اور اس واسطے سجدے تلاوت کیا گیا تو جہاں جہاں سجدے تلاوت ہے وہاں سجدہ واجب بھی ہوگا یہ حنفیہ کہنا باقی تمام فقہ جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کو سنت مانتے ہیں شوافے بھی مالکیہ بھی اور حنابیرا بھی چوتھا مسئلہ آخری اس سے یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آیت سجدے کی پڑی گئی تو نماز ہی کے اندر سجدہ کیا جائے گا فورا اور اس کے لیے نماز ختم کر کے باہر یہ کہ بعد میں کر لیں گے اس کی ضرورت نہیں بالفرض اگر کوئی شخص بھول بھی گیا اگر مثال کے طور پر جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا کھڑے کھڑے آئے سجدے کی آئی ذہن نہیں کیا اس طرف کہ مجھے سجدہ کرنا تھا ٹھیک ہے بعد میں اگر خیال ہے رکو میں نیت کر لے بھائی جو سجدہ نماز کا اس میں نیت کر لے بھائی انشاءاللہ شاء کہتے ہیں کہ اس سے یہ سجدہ تلاوت جو تھی وہ ایسی نیت کر لینے سے اس کا میں سے اس کا سکوت ہو جائے گا لیکن اگر باہر قرآن شریف پڑھتے وقت میں مطلب تلاوت کر رہا تھا وہاں تلاوت آیا تلا سجدہ پڑی سجدہ نہیں کیا اب نماز میں خیال آیا کرے بھائی میرے میں تو سجدہ تھا وہاں نہیں سجدہ کرے گا وہ اس لیے وہ تو بعد میں سجدہ کرنے کا ہے یہ ہیں جو اس سے متعلق مسائل ہیں اور باقی اور کچھ مزید چیزیں ہوں تو اس کے لیے Uh, علماء سے جیسے موقع ہو جیسی ضرورت ہو پوچھا جا سکتا ہے قرآن شریف کے اندر uh, کتابت کرنے والوں نے لکھنے والوں نے آ آیات سجدہ جو ہیں ان کو متعین کر دیا ہے نشان لگا کر کے اور حاشیے پر بھی لکھ دیا ہے کہ سجدہ اور اسی طرح سے وہاں بھی نشان لگا دیا کہ بھئی یہاں سجدہ ہے تو اس بات سے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں اب پڑھیے حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور جب آپ ایسی صورت پڑھتے کہ جس کے اندر سجدہ ہوتا تھا آیتیں سجدے کی ہوتی تو آپ سجدہ فرماتے اور ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے یہ ہوا تو معلوم ہوا جب ہم سجدہ کیا کرتے تھے مطلب کیا ہوا کہ سننے والے پر بھی سجدہ ہے حج بہاد نا مئ تان لی مکانی اس اسے کہ مجلس میں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی سورت کی تلاوت فرمائی آیت آ گئی سجدے کی آپ نے جو ہے تلاوت کر کے فوراً سجدہ کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم بھی سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کے لیے ماتھا رکھنے کے لیے زمین پر جگہ نہیں ملتی تھی اتنے صحابہ بہت ہوتے تھے تو یہ صورت ہوتی تھی اس طرح بعد جھک اگر ایسی صورت ہو بال کہ واقعی جگہ تنگ ہے سب سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے ایک آدمی کے کمر پر دوسرا آدمی سجدہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اتنا واقعی جم کھٹا اتنا ہو جائے مسجد اتنی بھر گئی ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے ایک آدمی کی پیٹ پہ دوسرا آدمی سجا کر سکتا ہے ایسی فکانیں مجبورن ایجادت دی ہے تو صحابہ کو جب ماتھا رکھنے کی جگہ نہیں ملی سب نے سجا کیا ایک بات ہوئی حدثنا ابو بكر ابن ابي شيخ قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال ربما قرأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم القران فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد احدنا احدنا مكان يسجد فيه في غير الصلاه وابن عمر رضي الله عنهما هي کی روایت ہے کہ بسا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قران شریف پڑھا کرتے تھے حت اس دہمنا یہاں تک کہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا تھا ہجوم ہو جاتا تھا اور ہم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرنے کی جگہ نہیں پاتا تھا اور یہ بات نماز سے باہر ہوتی تھی یہ نہ سمجھا جائے کہ نماز کے اندر ہی ایسا تو معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت نماز سے باہر ہو جب بھی سجدہ کی جائے اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بیٹھے ہیں تو پہلے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے جب جاؤ سجے میں نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کر کے جائیے بیٹھے ہیں تو بیٹھے جائیے کھڑے ہوتے, کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے جائیں گے سجدہ کرنا ہے اور اللہ وہی تصدیق پڑھ کے اور اللہ اکبر کہتے اٹھ جائیے بس یہی ہے سجدہ اور کچھ نہیں نہ اس میں سلام کرنا ہے نہ نیت باندھنی نہ کچھ حال بتا یہ کہ بے شک وضو ہونی چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت ظاہرہ کے بغیر وضو کے نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا اچھا سر حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن نبي قال سميت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجب من كان ماهو غير أن شيقا أخذ كفا من حسن أو تراب فرفاه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله قدر آئی تو باد قطلا قاسم اسود جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ و نجم کی تلاوت کی یاد ہوگا بھی میں نے کہا تھا کہ یہ تین جو ہیں سورتیں سورہ نظم انشق اور علق یہ تین سورتیں مفصلات میں آتی ہیں تو یہ ہے وہ حدیث کے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ آپ نے سورہ نظم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اس میں سجدہ کیا اور جو بھی آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا یہاں سوائے ایک بڈے کے شاہی ایک بڈھا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا یہ استعمال ہوا خود بخود اور جو میں انشاءاللہ آج سے وقت آئندہ ہفتے اس کی پوری تفصیل بتلاؤں گا سبزے کے یاد رہا کہ پر یہ تفصیل بترانی ہے کہ اس میں اس موقع پر مشرقین بھی موجود تھے چونکہ سورہ انج مکھی ہے تو جب وہاں پڑی جا رہی تھی تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کر لیا اور مشرقین نے بھی کر لیا ان مشرقین میں ایک بڈھا ہوا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا نام تھا امیہ بن خلق دشمنوں میں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا کیا تو چونکہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے کنکریاں ہاتھ سے اٹھا کے اور مٹی اس نے اپنی پیشانی کی طرف اٹھا لیا کہا میرے لیے بس یہی کافی ہے تو, تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کو بعد میں دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل کیا گیا بدر <سؤال> میں قتل ہوا قزبۂ بدر میں اور جو تھے وہ بچ گئے جنہوں نے سجدہ کیا ہوگا اس نے وہاں بھی سجدہ نہیں کہہ دو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا قصبۂ بدر میں دے دی اور جو باقی تفصیل ہے اس واقعے کی انشاء اللہ آئندہ علام عبداللہ <سؤال> ابن عزید مول السود ابن سفیان ان ابی سلم ابن عبد الرحمان بہرۂ کرم یہ تو آگے کی ہو گئے بن سعید و ابن حجر قالح ابن اخبرنا وقار آخر حدسنا اسماعیل وعفر خسبی اخبرات امارمام فیس و ضام انقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آیتیں قرآن شریف میں ایسی ہیں کہ جن پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے کہ سجدہ تو وہاں ان آیتوں کے پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا ہے یہ مسئلے پچھلے ہفتے چل رہے تھے اور یہ بھی تھا کہ پڑھنے والے پر بھی ہے سننے والے پر بھی ہے اور دوسرے ایمہ کے نزدیک یہ سجدہ سنت ہے شفافے کے نزدیک خاص طور پر حنافیہ یہاں واجب ہے سجدے کا کرنا اس سلسلے میں دو باتیں اور میں بتا دوں اور وہ یہ کہ سجدہ کا وجوب تو ہو جاتا ہے جس وقت کے اس کو پڑھا یا سنا گیا لیکن فوراً ادا کرنا اس کا واجب نہیں ہے جب بھی موقع ہو آپ سجدہ کر سکتے ہیں فوراً کر لینا اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں کیسی صورت ہے کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے بعد میں کر لیں لیکن نماز کا سجدہ نماز ہی میں ہوتا ہے اسی واسطے بالفرض فکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر آئے سجدے کی پڑھ لی اور فوراً سجدے میں نہیں گیا آگے بڑھ گیا تو میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کے صورت میں اگر اس کو بعد میں خیال آگے پڑھنے کے بعد خیال آ رہا ہے میں تو آئے سجدگی پڑ گیا میں سجدہ ہی نہیں کیا جی تو پھر یہ کہ روکو میں نیت کر لے سجدے میں نیت کر لے اس کی تو بھی ہو جائے گا لیکن اگر مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے یہ بھی مسئلہ بھی موجود ہے کہ اگر بال پر نماز پوری پڑھ لی اور یاد ہی نہیں آیا تھا اب یاد آیا گو ہم نے تو آئے سجدگی پڑھی تھی نہ تو سجدہ کیا تلاوت کا نہ ہم نیت کی رکو میں نہ نیت کی سجدے میں تو آپ حنفی فاں کے نزدیک پھر اس کو نمازی میں دو رکت چاہے نفل کی پڑھ لے اس میں سجدہ کرے وہ یہ ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ سننے والا جو ہے ظاہر کے واجب جب کہا جائے یہ فرض ہے واجب ہے تو یہ شریعت کے احکام ہیں بالغ کے واسطے چاہے مرد ہے عورت ہے نابالغ بچہ ہے اس پر تو نہ کوئی چیز فرض ہے نہ کوئی واجب ہے تو سجدہ واجب ہونے کے معنی خود بخود یہ ہو گئے ہیں کہ واجب ہوگا تو بالغ کے اوپر واجب ہوگا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آیت بھی پڑھنے والا بالغی ہو تو اس کے پڑھنے سے سننے والوں پر واجب ہوگا اگر نابالغ بچہ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی تو نابالغ ہے لہذا سننے والے بھی اپنا آرام سے رہیں ایسا نہیں نابالغ بچہ بھی اگر قرآن سے پڑھنا ہے اور آئے سجدے ہی پڑھے تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا اس کو بطور تعلیم اور تربیت کے لیکن سننے والا اگر بڑا ہے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے بحثیت سامے کے یہ تو ہو گئے مسائل اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ چودہ ہیں اور مالکیہ کے نزدیک جو ہیں گیارہ ہیں اور شفافے اور حنفیہ کے نزدیک بے شک چودہ ہیں لیکن ان ایک سجدے میں اختلاف ہے کہ سورہ حج میں شفافے کے نزدیک دو ہیں حنفیہ کے نزدیک ایک ہے سورہ سات میں اصوات کے اندر شفافے کے نزدیک نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک ہے روایتیں اس طرح کی آ رہی ہیں اور جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے وہ فصلات میں چونکہ سجدہ نہیں مانتے جس میں یہ ون نظمیں ازا ہوا سورہ ان نجم ہے اس پر میں کہہ رہا تھا کہ بات کیا ہوئی تھی سورہ النجم کے بارے میں سجدے کی وہ یہ تھی کہ سورہ النجم مکی سورت ہے اور یہ پہلی وہ سورت سورتوں میں آتی ہے کہ جن میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا فسجد یہ لگا تو سجدہ کریں اس واسطے آپ نے سجدہ کیا اچھا یہ زمانہ ہے وہ جب مسلمانوں کا ایک حصہ حفصے کی طرف ہجرت کر کے گیا ہوا تھا ایتھوپیا وہاں مکہ مکرمہ کے حالات جو تھے تکلیف دے ان سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور ہجرت حبشہ کی تھی اچھا ادھر اس دوران یہ ہوا کہ سورہ و نجم اتر چکی تھی تو یہ اسی وت اتری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور جس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر آپ کے مجلس میں منافقین بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے اندر مشرقین بھی آتے تھے مسلمانوں مسلمان بھی تھے مشرقین بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے وہ جیسے وہاں وہ غلط نیت سے آتے تھے یہاں بھی دیکھیں کیا ہو رہا دیکھیں کیا ہو رہا دیکھنے آتے تھے تو ہوا یہ کہ وہاں آپ نے سورہ النجم کی تلاوت فرمائی اور جب آخر سورت پہ, پہ پہنچے تو جہاں سجدہ ہے وہاں آپ نے سجدہ کیا مسلمانوں نے سجدہ کیا مشرقین نے بھی سجدہ کر دیا اب وہ سجدہ اس لیے فسرین عرما کہتے ہیں کہ بھئی سورہ النجم کو پڑھ لیجئے اور ترجمہ پڑھ لیں تو بھی سمجھ میں آئے گا اور جس کو واقعی عربی جو لٹری زبان ہے عربی کی اگر کسی کو وہ آتی ہو اور اس کے بال پر زبان کے اس کو خوب اس سے واقف ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن شریف کی آیتیں جو ہیں کیا اثر کرتی تھی تو سورہ انج میں جس طرح کی کا مضمون آ رہا ہے جو اور جو انداز مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے اندر تھا وہ تو واقعی یہ ہے کہ اگر زبان دان ہو قرآن شریف کا وہ تو تڑپ تڑپ اڑتا ہے یہ انداز ہے مک کی صورتوں کا اس لیے مک کے والے جو ہیں ان کے سامنے جب سورہ نجم پڑی گئی وہ تو ایک ماحول بن گیا بھائی قرآن شریف اللہ کا کلام پڑھنے والے رسول اللہ اور وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اثر ہوتا تو قرآن شریف کو پڑھنے کا بڑا ایسا ماحول جب بن جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کٹا سے کٹھا کافی بھی ہو اس پر اثر نہ ہو نتیجہ اس کا یوگا کے بےخودی کے اندر وہ مسلمانوں کے ساتھ مرسیقیر نے بھی کر دیا اب یہ اطلاع جو پہنچی ہوتے ہوتے بات پھیلی کہ صاحب وہ تو مشرقین نے سجدہ کر دیا سب نے لوگوں نے سجدہ کر دیا سب نے تو وہ چلم چلم یہ بات ایتھوپیا تک پہنچ گئی اور مسلمانوں تک وہ بات اس طرح پہنچی کہ بھائی مکہ میں تو جو ہے مشرقین اور مسلمانوں میں سلح ہو گئی وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے نمازیں پڑھ لیتے انہوں نے کہا کہ بابا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی چنانچہ وہ ایتھوپیا سے واپس آ انہوں نے کہا بھائی ہم جس وجہ سے آئے تھے یہاں اب وہ تو مقصد نہیں رہا اب مکہ مکرمہ کے اندر جب حالات بدل گئے تو چلو واپس خوشی خوشی یہاں, یہاں کے دیکھا وہی ہنگامہ جو پہلے تھا یہاں تو کوئی حالات میں تبدیلی نہیں تو پھر اسی لیے دوسری ہجرت اسی واسطے ہوئی تھی اچھا یہاں ہوا کیا یہاں یہ ہوا کہ صاحب جب مشرقین جنہوں نے سجدہ کر لیا تھا جب وہ اٹھ کے گئے باہر اور وہ بات پھیلی مکے کے اندر تو ایک نے دوسرے نے لان تان کیا کم یہ تم نے کیا حرکت کیا وہاں جا کے سجدہ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تو آخر یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اس بات سے تھوڑے ہی کیا بات تو یہ تھی کہ بھائی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی تعریف کر دی تھی تو ہم نے سجدہ کر دیا کہ ہمارا جھگڑا ختم ہے جب تم ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے کوئی ہماری اللہ سے لڑائی تھوڑی ہی ہے جس اللہ کا وہ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں جھگڑا تو اس میں ہے کہ وہ ہمارے پتوں کو پورا کہتے تھے لیکن آج تو انہوں نے ہمارے پتوں کی تعریف کر دی اس بات سے انہوں نے بھی سجدہ کیا ہم نے بھی سجدہ کر لیا اس میں لڑائی کی کیا بات ہے انہوں نے کہا, اچھا یہ بات ہوئی کہ جی ہاں بالکل یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کہا, کہا تو اس پر یہ ہوا کہ صاحب قرآن شریف ہے کیا <تصفح> اگر سورہ سور نجم جو ہے وہ کھول لیں تو وہاں میں بتا دوں گا اور یہ مسئلہ جو ہے نجم یہ آ گئی اس کا صفحہ جو ہے سفر اس قرآن شریف کا 1443 پہ شروع ہو رہی ہے اور پہنچ جائیں ون تھاؤزینڈ اور آیف نمبر ہے انیس تو یہ ہے افرائی تم اللہ تلا عزا و منا تصال کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور وہ جو تیسری اور ہے دیوی منات اس کو یہ بت ہے عرب کے مشہور بت جیسے ہندوستان میں سومنات کیا پتہ ہے کا ہی سومنات بنا ہو اللہ والا اس واسطے کے بت پرستوں کے بھی دنیا میں ایک کیا کرنا چاہیے لنک ہے ایک جگہ کا دوسری جگہ سے تو بانس یہ جیسے بڑے بڑے بت ہندوستان میں بھی مانتے ہیں مشرقین عرب میں یہ بت اور رزا اور منات وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ان لات اور مناس کو اور لات اور عزا اور منات جو تیسرا بڑا بت ہے تو کیا تماشا ہے کہ یہ تو دیویاں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لات اور عزا اور منات ان کو فی میل مانتے تھے یہ نر نہیں تھا نر تو میل تو ایک ہی بت تھا اور وہ تھا بال جو نارت کے اندر تھا شمال میں وہ کہلا بال کہ بال تھا وہ بت اور یہ جو تھے یہ ساری فیمیل مانے جاتی دیویاں وہ دیو تھا یہ دیویاں تھیں اور ان دیویوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کو آگے فرمائیں الحکم الزکر الحسا کہ یہ کیسی ظلم کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو تمہیں اگر خبر دے دی جائے کہ صاحب گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو تمہارے چہرے کے ہوائیاں ہونے لگتی تھی رنگ کالا پڑ جاتا ہے تمہارا غم کی وجہ سے اور اللہ کے واسطے تم کہتے ہو کہ صاحب ان کی بیٹیاں یہ ہے اس مسئلے کو یہاں کہ اللہ کو مزا کروں دل کا قسمت ان بڑی تماشے کی تقسیم تم نے کر رکھی اپنے لیے بیٹے علامیہ کے واسطے بیٹیاں واہ یہ بات یہاں کہی تھی تو انہوں نے کیا اڑایا کہ صاحب جب افر تم اللہ تبلعزا ومنات منا تصال یہ آج کے بعد آپ نے یوں بھی تو پڑھا تھا تلکلانی کل کہ یہ تو بڑی اونچے درجے کی دیویاں ہیں یہ جوڑ دیا وہ تو اہل زبان تھے لگا دیا جی اس میں ٹاٹ کا پیب مخمل میں اب وہ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو تو ٹھیک ہی تم نے پھر یہ بات کتابوں میں چلی آگے چل کر کے یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ بات جب آگے چلی تو ہوتے ہوتے یہ بھی ہوا کہ صاحب کچھ لوگوں نے اور اس کے اندر کیونکہ چودہ صدییں گزری ہیں لوگ تو ایک سو سال کے اندر پتہ نہیں آ, کتنے کچھ گڑبڑے کرتے ہیں تو فورٹین سنچری کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا اس لیے کچھ لوگوں نے اور آگے ترت چال چلی اور وہ یہ ہوا کہ یہ اصل میں شیطان نے ملایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اتر رہی تھی وہی کے اترنے کے دوران شیطان نے اس میں اپنی طرف سے یہ بات ملا دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوا دی تھی تلکل گرانی قرہ یہ جو ہے یہ آپ کے منہ سے شیطان نے کہلوا دی یہ ایک اور طرف جو ہے چال چلی گئی یہ ہے وہ مسئلہ جس کی میں نے کہا کہ حقیقت کوئی نہیں اسی پر وہ جس کو شیطانی کور سے جو کتاب لکھی گئی ساری کہانی بیس کرتی ہے وہ اسی گھڑی ہوئی بات کے اوپر جس کے سر نہ پی آپ کہیں گے گھڑی ہوئی کیسے کہہ رہے ہیں آپ یوں دیکھیں کہ بھائی قرآن شریفی کو یہیں دیکھ گے وہ ہاں ہاں لیجیے کہ ون تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ فورٹی فورڈ تھا نا ہاں یہ اس میں دیکھیں آپ سوال یہ ہے کہ اگر تلکل غرانی کل اولا و منات اسال سطل اخرا کے بعد مانا جاتا کہ کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسری جو دیوی ہے وہ منات اس کو اس کے بعد اگر یہ ہوتا کہ بڑی اونچے درجے کی یہ دیویاں ہیں تو اس کے بعد اس فرمانے کا کیا مطلب تھا کہ کو مزا کر کہ تمہارے تو ہوں بیٹے اور اللہ میاں کے ہوں بیٹیاں یہ کیسے تماشے کی تم نے تقسیم کر رکھی کیا جوڑ ہوا تو قرآن شریف میں جوڑ کبھی تو یوں کہا جا رہا کیوں ایسا حرکتیں کرتے ہو پھر آگے کیا جا رہا کیوں تم ایسی حرکت کرتے ہو اور بیچ میں, میں کہا جا رہا ہاں ہاں, ہاں وہ تو بہت اچھی ہے المیا کا کلام ہے یہ کسی دیوانے کا ہے نا ازب اس لیے جی میں کہتا ہوں کہ محض یہ دراصل شیطانی حرکت تھی کہ اس وقت تو مشرقی نے مکہ نے کیوں سجدہ کیا اپنی جان بچانے کے واسطے جو ان کی عزت پر بن رہی تھی انہوں نے تو وہ کھڑا آگے ان کے چیلے چاندے جو بعد میں آئے انہوں نے کتابوں کے اندر یہ لگا دیا کہ جب اگر وہ کھانا ہی تو ہاتھی کا کیوں نہ کھائیں لہٰذا اگر جھوٹ بولنا ہی تو آدھا درجے کا جھوٹ کے بولو یہ کہ پیغمبر سے کے دن میں لگا دو ہاں پیغمبر نے یہ کہا اور شیطان کے ہے کہ بس بس اور یہ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو بھائی تم شیطان نے اس لیے کہ قرآن شریف میں اس کی اطلاع دی گئی ہے ہر نبی کے ساتھ شیطان آ کے گڑبڑ کرتا ہے ووما ارسلام قبر وما ارسلام من قبر کام من رسول ولا نبی الازا تمنا القشریفان فی امنیتی یہ ہے وہ آسور حج کی کہ ہر نبی جو ہے اور رسول شیطان نے آ کر اس کی آرزوؤں کے اندر گڑبڑ کرنی چاہیے لیکن اللہ نے جو ہے وہ شیطان جو کچھ آ کر کرتا ہے اللہ اس کو تو ختم کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو محکم اور مستحکم کر دیتا ہے یہ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے نا قرآن شریف کے اندر تو معلوم ہو کہ شیطان گڑبڑ کر دیتا ہے اللہ کی آئیوی آیتوں کے اندر حالانکہ یہ مانا بالکل نہیں تھے امنیہ کے مطلب ہے امنیہ جو ہے امیدیں آرزو ہیں پیغمبر اور رسول اور نبی کی آرزو کیا ہوگی لوگ مسلمان ہوں اسلام لے اللہ کے دین کی طرف آئیں یہی تو آرزو ہے پیغمبر کی ہر پیغمبر کی تو ہے شیطان آ کر اس میں دغل فصل کرتا ہے یعنی لوگوں کو جن کے سامنے حق کھل کر آ گیا وہ بھی حق کو نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں شیتان دراصل ان کا راستہ روکتا ہے لیکن آخرکار اللہ سبحانہ و تعالی کو جو دین قائم کرنا ہے وہ تو قائم ہو کے رہتا ہے شیطان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ بیکار جاتی اور اللہ کا جو پلان اور پروگرام ہے وہ آخر کو کامیاب ہوتا ہے یہ ساری بات تو اس کو امنیہ کے معنی بدل بدل کر کے آیتیں لائے اور آیتوں میں جو ہے شیطان کا جو ہے دخل فخل مانا حالانکہ قرآن شریف میں جگہ جگہ کہا جا چکا کہ قرآن بڑے سیکیورٹی کے ساتھ بڑی حفاظت کی انتظامات کے ساتھ اترتا ہے اس میں تو کوئی اس میں پر بھی نہیں مار سکتا کوئی آ کر کے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن اترتا ہے تو یہ میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو ایک طرف کر کے جن کے طبیعتوں کے اندر خوبص تھا گندگی تھی انہوں نے اپنی گندگی کو نہ چھپا سکے اور قرآن شریف کی اس طرح سے انہوں نے یہ ہولیہ کیا اللہ اگر وہ مر گئے اللہ پھر لانت بھیجو اس انہ اللہ ان بس انسان لبقی حدثنا يحيى بن نویہ و یاہیب بن ایوب و قطعب بن سعید و ابن حجر قال یاحیب بن یاہیا اخبرنا و قالآ اخرون حدسنا اسماعیل و ابن جعفر عن بن یزید بن قصیف یقید انطا ابنی اسار تو یہ حدیث پچھلے درس میں پڑھ لی تھی لیکن شاید بات چل رہی تھی بیچ میں بہت ہو گیا مسئلہ چل رہا ہے سجد تلاوت کا تو اس میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے عطا ابن یسار نے امام کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے قراد کرنے کا حکم پوچھا کہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھے کہ نہ پڑھے تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام کے ساتھ کچھ بھی قراعت نہیں ہے یعنی کچھ پڑھنا نہیں ہے یہ زید ابنِ ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اور وزامہ اور ان کا عطا ابن اثار خیالی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے سامنے وہ نظمی اذا ہوا سورہ پڑی اور سجدہ نہیں کیا تو یہ حدیث جو ہے دلیل ہے مالکیہ کی کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مفصلات جو ہیں سورہ الحجرات سے لے کر اور سورہ البگینہ تک یہ سورتیں مفصلات کہلاتی ہیں ان میں ان کے ہاں سجدہ نہیں ہے تو لہذا جب سورہ ان نجم میں نہیں ہے اور سورہ عدم شقت میں بھی نہیں، ہے ان شکاق میں اور سورہ علق میں بھی نہیں ہے یہ ہے مالکیہ تو مالکیہ کے لیے دلیل بن جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ اس حدیث کا یہ حصہ کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ کراط نہیں ہوگی مقتدی کی کچھ نہیں پڑے گا یہ دلیل ہے حنفیہ کی حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مختدی کو قرات نہیں کرنا ہے شواف کہتے ہیں اس کو سرح فاتحہ پڑھنی کیونکہ حدیث کلا صلاط اللہ ب فاتحا دل کتاب نماز ہوتی نہیں بغیر فاتحہ کے مالکیہ کا مسلق ہے کہ اگر جہری نماز ہے تب تو وہ قراط نہیں کرے گا مقتدی کیونکہ جب امام قراط کر رہا ہے تو قرآن شریف کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ذاکر القرآن فسطم یو الحمان سے تو جب قرآن شریف پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو اس کو تو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے جب امام زور سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو مقتدی اس کو نہ پڑھیں اور آہستہ میں پڑھیں کیونکہ حدیث کے لاصلۃ اللہ وفات الک کتاب اس حدیث کو وہ آہستہ نماز کے اندر اس کو لیتے ہیں کہ اصل وہ ہے نفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب جہری نماز کے اندر تم کہتے ہو کہ نہ پڑھا جائے اس وقت کیا جواب ہوگا اس حدیث کا لاسلاط الاب ففاط کتاب کا تو وہی جواب ہماری طرف سے سری نماز کے اندر بھی ہے باقی یہ کہ لاسلاط اللہ وفات الک کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ حدیث ہے اور اس کو لینا ہے مگر قراط جو ہے اس کے دو صورتیں ہوں گی یہی صورت اختیار کرنے میں تمام روایتوں کا جمع ہو جائے گا کہ ایک قراج ایک جو ہے وہ حقیقی ہے اور ایک قرعت حکمی ہے حقیقی کے معنی تو یہ ہے کہ پڑھا جائے قرآن سے ہی پڑھ رہا ہے حقیقتا اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ تو نہیں رام مگر حکم پڑھنے کا لگ جائے تو امام کا قرآن شریف پڑھنا مختدی کا قرآن شریف پڑھنا ہوگا تو مختدی کے حق میں بھی وہ حکم قراعت ہو جائے گی کیونکہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام تو بنایا گیا اسی واسطے کہ اس کی اقتدا کی جائے تو لہذا اقتدا تو ساری چیزوں میں ہوگی قراعت میں بھی ہوگی اور رکوع اور سجود میں بھی ہوگی یہ ہے ان حنفیہ کا شوافق اور مالکیہ کا کہنا ہے تو بارہ یہ کہ اس میں زید بن سابت رضی اللہ عنہ سے روایت میں کیا بادشاہ نکلی کہ وہ نظمی دعوی پڑی سزا نہیں کیافت بن سفیان ان ابی سلمان بن عبدالرحمان ان قرآم اذا السماء شقت فسجد دفیہ فلم صرف اکبرم ان رسول اللہ صجدفیہ یہ ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اذا السّما شقت پڑھی لوگوں کے سامنے اور اس میں سجدہ کیا نماز کے اندر فلم صرف جب وہ نماز سے پھرے تو انہوں نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السّما شقت کے اندر سجدہ کیا تھا تو یہ دلیل ہو گئی شوافے اور حنابلہ اور اسی طرح مالک ان کے حنفیہ کی کہ استعمال شقت کے اندر سجدائے مفصلات کے اندر ہے صورت حدثنا ابو بکر ابن ابی سعید ابو عامر الناقد کالا حدثنا سفیان ابن الجین عان ایوب ابن موس عن اطا ابن مینا ان ابی حرار کالا سجد نامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت سماع الشقت و اقراسم ربق یا وہ رہ رہا ہے کہ دوسری روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلیم اللہ کے ساتھ عید سماع الشبقت اور اقرا بسم ربق ان دونوں صورتوں کے اندر سجدہ کیا تھا تو لہذا سجدہ ثابت ہوا جو علاوہ مالکیہ کے تمام ائمہ کا مسلک ہے وحدثنا وبعد الله بن معاذ الأنبري ومحمد بن عبدالعلى قالا حدثنا موتبنا نبيا نبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه سجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وقال ابن عبد عبدالعلى فلا أزال أسجدها أبو رافع جهين یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی صلاۃ العتمہ عشاء کی نماز تو انہوں نے تمام شقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا میں نے ان سے کہا یہ کیسا سجدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور میں سجدہ کیا تھا اور میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے یعنی انتقال کے بعد مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو میں اور آخر دم تک میں سجدہ کرتا رہوں گا اس لیے کہ میں نے آپ کے پیچھے سجدہ کیا القيسي قال حدثنا أبو هشام المظومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله ابن زبير نبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخزه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخزه اليمنى وأشار بأسبوعه یہاں سے باپ شروع ہو رہا ہے نماز میں بیٹھنے کا کیسے بیٹھا جائے عامر ابن عبداللہ ابن جو ہیں وہ یہ اپنے والد عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں پاؤ اپنی ران کے اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے تھے اور اپنا با دانا جو ہے پیر اسے بچھا لیتے تھے اور اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے کے اوپر اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں گھٹنے کے اس پر ران کے اوپر رکھ لیتے تھے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے یہی ہے مسلک شوافے کا جس کا مطلب کیا ہوا بیٹھنے کا بیٹھنا یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کرنے میں اس پندلی اور ران کے بیچ میں یہ بائیں پاؤں آ گیا ایسے بیٹھنے میں اور اس ہاتھ کو رکھ لیا بائیں ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر اور اس کو رکھا ہے اپنی ران کے اوپر ایسے اور انگلی سے اشارہ یہی ہے شبافے کا مسئلہ بیٹھنے کا فائدہ وہی ہوا نا بیٹھنا ہی تو ہو رہا ہے نہیں دیکسے بیٹھتا وہ کیسے بیٹھتا ایسے نہیں بیٹھتے ایسا بیٹھتا تو شفافے جو ہیں وہ تو ان کے ہاں تو دونوں قائدوں میں اسی طرح بیٹھنا ہے روایتیں آگے آ رہی مالکیا کے ہاں اس سلام اس قاعدے کے اندر اس طرح بیٹھنا ہوگا جس قاعدے کے, کے میں سلام کرنا ہے اور جس قاعدے میں سلام نہیں ہے ان کے مالکیا کے نزدیک اس, قاد, اس کو اس طرح نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنے بائیں پیر کے اوپر بیٹھیں گے اور دایا پیر جو ہے وہ اس کو جو ہے کھڑا رکھیں گے یہ ہے مالکیہ کا مسلک حنفیہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے قاعدے میں جو ہے اسی طرح سے بیٹھنا ہوگا بائیں پیر پر بیٹھیں اور دائیں پیر جو ہے وہ پیچھے سے اس کو کھڑا رکھیں انگلیوں کے اوپر تو یہ ہے تینوں ائمہ کا مسلک تو بہرحال یہ جو حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والی یہ شبافے کا مسلک ہے وحدثنا ابو بكر بن وبيشيب واللفز له قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن, أبي عن ابن عجلان عن عامر بن عباد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فقزه اليمنى ويده اليسرى على فقزه اليسرى وآشار بأصبعه السبابة و بدا اب ہام مہو الا اسب رحیل و یو القیم کب فہل یوسرا ربت یوسرا عبد زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو یہ دوں کا مطلب آپ دعا مانگتے مطلب اس میں تشاہد بھی ہے اور سب تو آپ اس صورت میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں ران پر رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے پہلی حدیث میں رقبہ کا لفظ ہے گھٹنے کے اوپر عبداللہ ابن عبد کی روایت ہے اور یہ بھی عبداللہ ابن عبن کی روایت ہے اس میں یہ کہ بائیں ہاتھ بھی گھٹنے کے بجائے ران کے اوپر اس حدیث میں آیا اور واشار ابھی افیساب سبابہ دراصل اس انگلی کو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ سب بابا کہلاتی اصل میں پانچ انگلیاں ہیں نا تو اس کا نام خنصر اس کا نام بنصر اس کا نام وسطہ اس کا نام سب اور یہ ابام یا عربی کے اندر یہ نام ہوتے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آگے لفظ آ وہی آ رہے ہیں تو سب سے تو اشارہ کرنا تھا اور اپنے ابہام کو وسطہ کے اوپر ایسے رکھ دیتے وزا ابہام ہوں یوں رکھنا یہ ہے وہ صورت تو اس طرح سے رکھنا اور ویول قیموں کا فعول یسرا رقبہ ہو اور آپ اپنے یہاں اس کے اس سے ہٹ کر بات آئیے کہ اپنی ہتیلی بائیں ہتیلی سے اپنے گھٹنے کو ایسے پکڑ کے رکھتے تھے وہاں تو یہ تھا کہ ابھی اوپر آیا کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے اور یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ بائیں ہتیلی سے اپنے گھٹنے کو پکڑتے تھے یہ وہی بات ہوئی کہ اس میں بیٹھنے کا اگرچہ ذکر نہیں کیسے بیٹھتے تھے لیکن یہ مزید باتیں آئی ہیں سامنے تو بھارت سے واقع کے مسئلہ کے مطابق آ رہی ہے اور بس okay. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن ابن عامر ان اميرا كان بمكه تسلم تسليمتين فقال عبد الله ان علقها قال الحكم في حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله <تصفح> نماز کے مسئلے چل رہے ہیں اب یہ گزشتہ حدیثوں میں تو بیٹھنے کی صورت آئی تھی اور کس طرح سے اطہیات پڑتے وقت یا قادوں میں بیٹھا جائے اب اس میں مسئلہ ہے سلام کا اور مجاہد ابھی معمر سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے ایک امیر نے نماز جو پڑھائی وہاں جو امیر مکہ تو انہوں نے دو سلام کیے تو عبداللہ جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کہاں سے لیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ امیر مکہ جو یہ سلام پھیر رہے ہیں نماز سے یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تو حکم راوی کہتے ہیں اپنے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے آگے اور حدیث پڑھ لوں پہ بتا دو حدسنہ اصاق ابن ابراہیم قال اقبر ابو عامر القدی قالحدنا عبداللہ بن جعفر ان اسماعیل بن محمد عن عامر بن سعد نبی قال قنط ارا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سلم وسلیم امینی وانیساری حت ارا بیادی صاحب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہاں اس کا یہ ہے کہ عامر ابن صاحب اپنے والد صاحب ابن ابی وقع سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ سلام کرتے تھے سلام پھیرتے تھے اپنی دائیں طرف اور اپنی بائیں طرف یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھتا تھا تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سلام جو کیا جائے وہ اس طرح کیا جانا چاہیے کہ جو پیچھے بیٹھنے والا آدمی ہے اس کو رخسار نظر آ جائے اور یہ سبھی ہو سکتا ہے کہ جب اپنا منہ مونے تک لے جایا جائے جا کندھے تک جب تک کندھے تک منہ نہیں جائے گا پورے طور پر پھر کر اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ پیچھے والے کو تو رخسار نظر نہیں آئے گا بعض لوگ جو اپنا یوں ہلکا سا ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس دونوں سلام کے پھیرنے میں السلام علیکم و اللہ جو کہا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ تو ایسا آتم پہ سلام ہو تو کس کو سلام کرنا ہے اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ امام تو دونوں طرف جب سلام کرے سلام پھیرے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور نیت ہی ہو کہ میرے پیچھے جو دائیں طرف مقتدی ہیں ان کو سلام اور بائیں طرف کے سلام کے وقت میں بائیں طرف جو مقتدی ہیں مطلب یہ ہے کہ سب کو دو حصوں میں اس طرح سے تمام سبوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا دائیں بائیں سلام اس طرح پہنچ جائے گا اور اگر مقتدی ہے تو وہ بھی یہ نیت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں طرف کے لوگوں کو سلام ہو اور بائیں طرف والوں کو بھی سلام اور امام کی بھی اس میں نیت ہو جائے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو سلام پہنچ جاتے ہیں اگر منفرد ہے اکیلے نماز پڑھنے والا تو اس کو نیت جو ہے کرنی ہے کہ جو بھی میرے دائیں طرف ہیں اور بائیں طرف ہیں ظاہر ان کے اندر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کرامن کا ہیں آمان لکھنے والے اور بھی فرشتے ہو سکتے ہیں کہ جو حفظہ ہیں حفاظت کرنے والے تین سو ساٹھ فرشتے ایک ایک آدمی کے لیے اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں جن میں سے سات جو ہیں وہ تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں تو اس طرح زائر گھر کے ساتھ ایک اچھا کافی تعداد ہے فرشتوں کی اس کے علاوہ بھی ہر جگہ بہرحال فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے نظام کو چلانے والے مدبرات الامور اور تیسرے جو جنات ہیں ان میں بھی مومنین ہوتے ہیں تو وہ جنات بھی ہر جگہ ہوتے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ سلام پھیرتے وقت سب کی نیت کر لی جائے کہ جو بھی میرے دائیں طرف ہیں جو بھی میرے بائیں طرف ہیں ان سب کو سلام یہ تو ہو گئے آداب میں سے اب رہ گئی بات یہ کہ سلام کا درجہ نماز میں ہے کیا جہاں تک اور فکہ کا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کوئی نمازی نماز سے نکلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر لے سلام ہی سلام کرنے ہی سے نماز سے باہر آئے گا اور کوئی صورت اس کی نماز سے باہر آنے کی نہیں ہے جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا وہ نماز کے اندر ہے یہاں تک کہ اگر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے نماز کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو خاموش بیٹھنا نہیں کہ بیٹھنا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سلام جب تک نہیں پھیرتا نماز سے باہر نہیں آتا یہ تو ہے اور فقہ کا کہنا جن میں ثوافے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا سلام واجب ہے دوسرا مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سلام کرنے ہی سے اصل میں نماز سے باہر آ جاتا ہے دوسرا سلام کرے کہ نہ کرے کرنا اچھی بات ہے سنت سے ثابت لیکن وہ واجب کے درجے میں نہیں ہے ایک ہی سلام سے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے حالافیہ کے یہ ہے کہ اپنے کوئی بھی عمل سے جو اپنے ارادے سے اس نے کیا ہو جو نماز سے متعلق نہیں ہے وہ عمل ایسے عمل سے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے سلام تو پھیرنا چاہیے تو سنت سے ثابت ہے یہی طریقہ نماز سے باہر آنے کا ہے لیکن اگر کوئی کام دوسرا ایسا کر لیا جو نماز سے متعلق نہیں نماز سے باہر ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ وہ خروج بھی سن ہی اپنے فعل سے باہر ہو جانا یہ ہے فکار کا سمجھنا اس تعلق سے بہر آداب کے اس سلسلے میں جو میں نے بتایا اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ دونوں طرف بھی سلام پھیرے اور کس طرح کتنا جو ہے اپنے چہرے کو موڑنا چاہیے حدثنا زہیر رکن حرب قال حدثنا سفیان رکن وینا ان عمر قال اخبر عنی ابو محب قال اخبر عنی بذا ابو محب ان کڑھو باد عباس انقلا کنف السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آ نماز ختم ہو جانے کے بعد کیا کام ہونا چاہیے نماز سے باہر ہو گئے جانا ہے لیکن یہ کہ نماز کے بعد بھی کچھ عمل ہیں جو کرنے کے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہ ان کا ذکر آ رہا ہے سلام پھیل لینے کے بعد تو یہ سفیان ابن اوجینا امر ابن دینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو محبد نے یہ مطلب حدیث بتائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے بعد میں اس سے انکار بھی کر دیا میں نے تو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ حدیث جو انہوں نے سنی تھی وہ ابن عباس سے انہوں نے روایت کر کے ابو محبت جو آزاد کردہ غلام تھے ابن عباس رضی اللہ عنہم اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا کہتے تو ہم سمجھ جاتے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پوری ہو گئی معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا یہ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی دوسری روایت بھی یہی آ رہی ہے وادث ابن اب عمر قالثان ابن اجینا ابن دینار ان ابی محبت مولا ابن عباس انسمیاحف ان عنی ابن عباسین کالما قنہ نفزا صلاح رسول اللہ صلام اللہ اب تقبیر قالا امر فضا کر تضالغ ابی مابت فان کرہ و قالعلم حدس ابحادہ کالا امر وقت اخبر قبل اداری جو حدیث پہلے آئی اس میں ذرا اس میں تفصیل ہے ہم نے اپنی دینار ابو معبد جو مولا ہیں ابن عباس رضی اللہ نما کے مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو تو ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو معبد نے جو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ نما سے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پورا کرنے کو تکبیر سے سمجھ جا کرتے تھے ہم کہتے ہیں کہ پھر میں نے ابو معبد سے ایک موقع پر اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے تم کو یہ حدیث نہیں سنائی امر کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے حدیث سنائی تھی تو بہرحال ایک سنت کے درجے میں ہے کیونکہ حدیث تو کمزور ہو رہی ہے وجہ اس کی کمزوری بہی مانا کہ راوی جن کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں اگرچہ اگر تابعی مستند ہوں تو حدیث مضبوط ہوتی ہے پہلے بھی بتلا چکے ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ سنت کے درجے میں ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا فضیلت ہوگی اس کی اسحاق ابن منصور و لفظ الح کال اخبر قال اخبرنا اخبرن ابن الجر کال اخبر امر ابن الدین بامت ان ابن عباسن اخبر ابن عباسن اخبر ذکری مکتوبہ کانا الدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون کال قال ابن عباس کنت عالم عید کا اضافہ تو ہو اس میں ایک دوسری بات ذکر ہو رہی ہے دی حدیث وہ ابو معبد ہی کی ہے جو مولا ابن عباس کے تو ہم نے اپنی دینار راوی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی کہ ابن عباس نے ان کو بتلایا تھا کہ آواز کا بلند رکھنا ذکر کرتے وقت جب لوگ نماز سے فرض نماز سے مکتوبہ فرض نماز ختم کر لیں یہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور ابن عباس نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کیونکہ جب وہ لوگ نماز پوری کر لیتے تھے تو میں مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز پوری ہو گئی جب میں سنتا تھا اللہ یہ ذکر تو اس سے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد آواز کے ساتھ ذکر کرنا اب لفظ ذکر ہے اللہ اکبر ہو کوئی اور استغفر اللہ ہو یا کوئی اور حاصل ہوا کہ ذکر جہری جو ہے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس لیے فقائے بات کرتے ہیں کہ بھائی ذکر جہری کیسا ہے تو بعض کی رائے تو یہ کہ حدیث میں ہے ذکر جہری ہوتا تھا نہیں آداب بلکہ مستحب ہے بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اس سے ظاہر ہے کہ دوسروں کو تشویش ہوگی اور تعلیم کے لیے آپ ایسا کرتے تھے لیکن اصل جو ہے وہ تو آہستہ ہونا چاہیے جب دعا کے لیے قرآن شریف میں ہے کہ ادو ربکم آؤں گا خفیہ کہ گڑ کر اور آہستگی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو تو پھر جب دعاؤں کے اندر یہ بات ہے تو ذکر کے اندر بھی یہ بات ہے تو بعد حضرات اسی طرف گئے اسی آواز سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کے خصوفیہ بھی دو گروپ ہیں ایک گروپ ذکر جہری کو زیادہ پسند کرتا ہے دوسرا گروپ جو ہے ذکر سری کو زیادہ پسند کرتا ہے حاصل میں نے یہ کہا کہ یہ گفتگو گفت کہاں کے اندر ہے اب جہاں تک محققین کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس بات پر موقوف ہے کہ مسلحت کس چیز کی مسلحت کی رعایت کس چیز میں ہے اگر ذکر جہری میں ہے مثلاً یہ کہ اپنی طبیعت کو غفلت سے نکالنا ہے تاکہ غفلت نہ ہو یہ اسی طرح سے مثلا تعلیم دینا ہے تب اس صورت میں ذکر چہری اچھا ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بلکہ فتنے کا خطرہ ہے کہ بھئی اگر میں ذکر جہری کروں گا تو میرا دل جو ہے ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ اس میں دکھلاو اور ریا کی باتیں آنے لگتی تو پھر ذکر سر ٹھیک اچھا ہے کیونکہ وہی اصل بھی ہے یہ ہے محققین کا کہنا حدن سعیدیہ کال ہارون حدنا و کال حرمل اخبر ابن واحب کال اخبر ان, ان قال حدنی قالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ام من امراطمن علی وحی تقول هل شعرتстати أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فرتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما تفتنوا يهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه اوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر <تصفيق> اور وائب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عزت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سنایا بتایا اور وائف ابن زبیر بھانجے ہیں علط عائشہ کے اسما کے بیٹے ہیں تو وائب ابن زبیر کہتے ہیں کہ عزت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت میں ایک یہودی عورت جو تھی وہ ان علط عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی طائر شاہ سے تمہیں پتا ہے اس بات کا کہ قبروں کے اندر تم تمہارے طفتنون تمہارے تمہ لیے فتنہ کا مطلب ہوگا کہ تم اچھی طرح سے تم کو پکڑا جائے گا تمہ تمہارا امتحان ہوگا تمہارا ٹیسٹ ہوگا یہ اس طرح کی بات قبروں کے اندر تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اس سے تو آپ کانپ گئے اور آپ نے فرمایا ان تفتن یہود یہود جو ہیں وہ فطرے میں مبتلا ہوں گے قبروں کے اندر مطلب یہ کہ ان, کی ان, آہ ان, آہ ان کا چیک چیکنگ ہوگا عائشہ کہتی کہ اس کے بعد ہم کچھ دن گزر گئے تو پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے عائشہ کہ میری طرف وہی کی گئی اس بات کی کہ تم سب کو آزمایا جائے گا تمہارا امتحان ہوگا قبروں کے اندر یہ جو منکر نکیر آ کر قبروں میں پوچھیں گے تو یہ آپ کو پھر وحی سے اس کی طرح دی گئی آپ کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا تو اس لیے آپ نے اس اسپتوں فرما دیا کہ یہود ہوں گے یہود کا ہوگا یہ سب ہمارا نہیں ہوگا ہم تو مسلمان ہیں مطلب یہ کہ بخشے ہوئے ہیں لیکن پھر وحی سے بتلایا گیا تو عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سنا کہ آپ عذاب قبر سے پناہ چاہا کرتے تھے اسی لیے نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں ان دعاؤں کے اندر عذاب قبر سے پناہ کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ انی اعوذ کا من عذاب القبر و عذاب الحشر اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے تو تقدیر کہنا اور اس طرح سے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا اب ہر کال سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک من کا قبر یہ حیرت عائشہ کے حدیث تھی اور ابھی ابرا کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہوئے اس کے بعد سنا حدسنا ظہیر ابن حر وق ابن ابراہیم قلعان جری قالہ ظہیر حدسنا جریر المنصور ان ابی واحر المسرو عن عائشہ قالت دخلت عجوزن ججوزان من أجز يهود المدينة. فقالت إن أهل القبور يعزبون في قبورهم قالت فكذبت فذبتما. ولم أ أن أصدقما ف وخ يا رسول الله سنا ف له يرس الله إن عجوزين من أجز يهود المدينة. دخلت عليها فظامت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت انهم يعذبون عذابا يسمع تصمع ثم قالت فما رايت بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر مسروق وهي جوتي حديث وہ تھی اور وابن زبير کی یا مسروق جو ہیں یہ شاگرد ہیں انہوں نے حدیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت ابن عباس سے بھی مصروف کہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا دو بوڑھیاں یہود کے یہودیوں میں کی مدینے کی یہودیوں میں کی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ قبر, قبر والے جو ہیں ان کو ان کی قبروں میں آزاد دیا جائے گا یہ ہے وہ فتنے کے معنی جو لفظ یفتنون تفتنون پیر حدیث میں ہے مطلب یہ کہ عذاب دیا جائے گا تو عرت کہتی ہے میں نے ان کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو مطلب یہ ہے کہ قبر میں کیوں ہوگا عذاب جیسے آج کل بعض لوگوں کا خیال یہی ہے کہ صاحب قبر سے کیا مطلب حساب نہیں کتاب نہیں عذاب ہو جائے کیسے ہو جائے گا عذاب حساب کتاب آخرت میں جا کے ہوگا جب کسی کو عذاب ہو یا ثواب ہو قبر کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے تو یہ، یہی بات حضرت عائشہ کے ذہن میں اس وقت تھی تو جب ان دو عورتوں نے کہا کہ قبروں میں عذاب ہوگا تو انہوں نے اللہ طاعشہ کہتی میں نے جھٹلا دیا اور میں اس کے لیے تیاری نہیں ہوئی کہ میں ان کی تصدیق کر دوں اس, اس معاملے میں وہ چلی گئی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہود مدینہ کی دو بوڑیاں آئیں تھی میرے پاس ان کا خیال یہ ہے کہ قبر والے جو ہیں ان کو قبروں میں عذاب ملے گا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ملے گا لیکن وہ اس کو چوپائے اور جانوروں کے سوا کوئی نہیں سن سکے گا جانور جانور دیکھ لیں گے ان کو پتہ چل جائے گا ان کو آوازیں آئیں گی لیکن اوروں کو نہیں اوروں کا مراد یہ ہے انسان اور الا الاثقل کا لفظ دوسری حدیثوں میں آتا ہے سقلین سے مراد ہے ایک تو انسان اور دوسرے جنات اللہ نے انسانوں اور جنات سے تو اس کو پردے میں رکھا لیکن جانوروں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہیں انسان اور جنات چونکہ مکلف ہیں شریعت کے اس واسطے ان سے چھپا کے رکھا ہے کیونکہ اگر ان سے ان پر کھول دیا جاتا ہے اس مسئلے کو تو ایک تو یہ کہ جناب ان کی زندگی مصیبت میں ہو جاتی روز تو لوگ مرتے ان پہ عذاب آتا تو پھر نہ کھانے کے رہتے نہ پینے کے رہتے اللہ نے مہربانی فرمائی دوسرا یہ کہ پھر کون سی ٹیڑھی راستہ چلتا اختیاری ختم ہو جاتا سارے کے ساتھ سیدھے ہی ہوتے اس لیے اللہ نے انسان اور جنہ سے پردے میں رکھا ہے اس کو تو آپ نے فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں طایشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر اداب قبر سے پنانا چاہیے ہو نماز کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے فقاہ کہتے بھی ہیں کہ نماز میں جو دعائیں مانگی جائیں اس میں دنیا کے لیے نہ مانگے دعا آخرت کے واسطے دعائیں مانگی جانی چاہیے یہ جیسے اللہ عمنی ظلمت تنفسی ظلم کثیرہ زیادہ سے ربنا ربن فی دنیا حسنا اس میں دنیا کی بھی اچھائی اور آخرت کی بھی اچھائی لیکن خالی دنیا کے لیے دعائیں مانگنا ہے اللہ میرا قرضہ ادا کرا دے اللہ میرا جو ہے مجھے اولاد دے دے یہ ساری یہ سب دعائیں نماز کے اندر نہیں یہ تو اس صورت میں جب کہ فی کے حقیقی معنی ہو نماز کے اندر لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد مراد ہو چونکہ نماز وہ جب اس جگہ سے ہٹے نہیں تو ابھی تک تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ نماز کے اندر واللہ تحدثنا عن عالم عن ابی عن مسروق عن عائشہ بهذا الحدیث وفی قالت وما, صل وما صلى وما وما وفی قالت و ما صلی اللہ سلاۃ باد سمیت ہو یہ تو مسئلہ چل ہے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کا اور اسی طرح سے نماز میں بھی جو دعا ہے تشاہد میں اس کا بھی ذکر چل رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو تفصیل کے ساتھ تو پہلے آ چکی کہ وہ یہودی عورتوں نے آ کر کہا تھا کہ قبر میں جو ہے وہاں عذاب ہوگا تو جس سے حضرت عائشہ نے شروع میں تو انکار کیا تھا کہ یہ کیسی بات ہوئی لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر آپ نے فرمایا کہ ہاں قبر میں بھی عذاب ہو سکے اس کے بعد سے کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہوئے ہر نماز کے اندر میں نے دیکھا تو اس سے بارہ عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے یہی نہیں کہ صرف جہنم ہی میں عذاب ہوگا بلکہ جو مستحق عذاب ہیں ان کو قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور اس کی بالکل سادہ سی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جب مجرم جو ہوتے ہیں اگرچہ ان کے یوں کہ یہ کہ جرم کے مطابق سزا کا فیصلہ تو کورٹ سے ہوتا ہے اور کورٹ سے فیصلہ جب ہوگا جب کورٹ میں مجرم کو پیش کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود جو مجرموں کو پکڑنے والے ہوتے ہیں تو کورٹ میں لے جانے سے پہلے تک کون سی ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ, یہ تو نہیں بلکہ مجرم ہے تو مجرموں جیسے ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا ڈانٹ ہوگی ڈپٹ ہوگی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوگی اگر انہوں نے چیخ پٹاخ کی تو ہو سکتا ہے دو چار ڈنڈے بھی مار دیں تو یہ جو یہ ہے آ, اصل سزا کا فیصلہ ہونے سے پہلے بھی مجرموں کے ساتھ برتاؤ کرنا جیسے مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیے یہ صورت دنیا میں بھی ہے اور اس کو معقول سمجھا جاتا ہے اس لیے برزخ میں بھی ان لوگوں کو عذاب ہوگا کہ جو مستحق عذاب ہیں اس سے قبر کے عذاب کا ثبوت ہوتا ہے اسی لیے تمام امت نے اور علماء امت نے عذاب برزخ کو مانا سوائے موتضلا کے موتضہ اس سے انکار کرتے رہے ہیں حدناقدر ابن الحرب کالا حد دسنا یعقوب ابن ابراہیم ابن الساد قالہ حد دسنا ابی انصال ان ابن شہاب کالا اخبر کالہ قال سمعت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یس فی صلا ہی منفت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فطر سے پناہ چاہتے ہوئے سنا تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا دجل سے ہے دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے دھوکا اس کے معنی یہی ہوگا کہ وہ حقیقت نہیں پیش کرے گا اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے نہیں آئے گی بلکہ حقیقت کے روپ میں باطل کو باطل کے روپ میں وہ حقیقت یہ ہے دجل کے تو یہ جی اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو وہ صحیح کہے گا وہی غلط ہوگا اور جس کو وہ غلط کہے گا وہ صحیح ہوگا اس لیے جو لوگ اس کے بات میں آ جائیں گے وہ ہلاک ہوں گے اور جو اس کی بات کا انکار کریں گے وہ اللہ کی طرف سے تو نجات پائیں گے وہ الگ بات ہے کہ دجال جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا اللہ اس کو طاقت و قوت دیں گے نصر بن علی الحدمی وبن وبن ابو قریب و ضحیر ابن الحرب جمیان الوکی قال ابو قریب حدسنا وکی قال حد العزای الحسان بن عطی عن محمد بن ابي عائشہ نبی حریرہ وان یاح بن ابي کثیر نبی سلمان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدكم شہد بالله من بلّہ يقول ارباین یقول اعوذ اعزب من عذاب جانم و من آزاب القبر و من فن ماہیامت و من شرری فتنطل یہ تبور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشاہد پڑے یعنی تحیات پڑھ لے تو اس کو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے درورتحیات کے بعد درور شریف پڑھ لینے کے بعد جو دعا ہے اس میں تو وہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہے اللہ مین من عذاب جہنم ومن من القبر ومن من المحیا المحیہ ومن شر شری فطنط المسیحی دجال اے اللہ میں آپ کے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے اور اس کی برائی سے یہ چار چیزوں سے ہو گئی آ, پناہ چاہنے کی جو آپ نے ہدایت فرمائی تو جہنم قبر اور زندگی اور موت کے فتنے زندگی کے فتنے کے معنی یہ ہو گئے کہ آدمی کے لیے ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ یا تو حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے اور یا پھر تمیز ہے لیکن وہ حق کے اوپر آزادی کے ساتھ نہ چل سکے چاہے معاشرے اور سوسائٹی کا پریشر ہو یا قانون ملکی کا پریشر ہو دباہ ہو لیکن حق پہ نہیں چل پا رہا ہے اور باطل پر چلنے میں اس کو آزادی ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے زندگی کا تو زندگی کے فتنہ اور اسی طرح موت کا فتنہ موت کے فتنے کے معنی یہ ہے کہ موت ایمان ہو کشمکش ہو ایمان اور کفر کی بحالت موت یا پھر اس سے مرادی ہے کہ عزاب خبر اور مسیح دجال اس کو دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دو وجہ سے ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں چکر لگا لے گا اس واسطے بھی ساری زمین کو چھو لے گا اور ایک اس لحاظ سے بھی کہ جس وہ بعض لوگوں کو اپنے چھونے سے حیرت انگیز طریقے پر ان میں اثرات پہنچائے گا اس لیے بھی مسیح کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح کہا گیا کیونکہ انہوں نے لا علاج مریضوں کو ہاتھ لگایا چھوا تو وہ صحیح ہو گیا ان کو بھی مسیح کہا گیا <تصحیح> سنی ابو بکر بن اسحاق کال اخبر نبولیمان کال اخبر ن شعیب علی ظہری اور کال اخبر وطبن البیر انائشہ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغلم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرب يا رسول الله فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وبعاد فأخلف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور ابن زبیر کو خبر دی بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے اس طرح اللہ من عذاب القبری و اعظب فطنۃ المسیحال و اعظ بکم انفتنۃ المحیب المماۃ اللہ اعزب الماسم و المغرب آپ دعا جو مانگتے تھے اس میں یہ تھا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرضوں کے بوجھ سے یہ بھی آپ دعا مانگتے تھے مگرم تو عائشہ کہتی کہ کہنے والے نے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہیں یہ یا رسول اللہ قرضوں کے بوجھ سے بہت زیادہ پناہ چاہتے ہیں ایسا کیوں قرض تو لوگ کے قرضات لوگ لے ہی لیتے ہیں قرضوں کا بوجھ کس پہ نہیں ہوتا یہ کون سی ایسی بڑی چیز ہے مطلب یہ کہ آپ اس سے کیوں اتنی پناہ چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ بولتا اور واد فاخلف اور وعدہ کرتا اس کے خلاف کرتا تو یہ جو قرض جو ہے چونکہ لینا تو آسان ہے دینا مشکل ہو جاتا اس لیے جب دینا مشکل ہوتا ہے تو پھر آدمی جھوٹی سچی باتیں ملا کے کرتا وعدے بھی کرتا ہے تو پورے نہیں ہو پاتے تو یہ قرض اس اس سبب بنا اس کا قرض اس لیے قرض کے بہت سے آپ نے پنا چاہیے اسی لیے قرض کو عربی کے اندر ایک مقولہ ہے القرد المقراد المحب قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے کہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے تو قرض لینے کی وجہ سے اس محبت میں فرق آ جاتا اور اسی لیے فرق آتا ہے کہ وہ آدمی چونکہ وعدے پر نہیں دے پاتا اس واسطے اسے پریشانی ہوتی ہے اور اگر یہ ہو کہ بھئی قرض ہے اور قرض کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ دو باتوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ برائی نہیں ہوگی اور تجربے میں بھی, بھی یہ باتیں ہیں قرآن شریف کی تعلیم سے بھی ایک تو یہ کہ لکھا پڑی ہو جانی چاہیے کیونکہ بغیر لکھا پڑی کے جو ہے وہ قرضے کا معاملہ انسان چاہے کتنا بھی اچھی نیت کا ہو لیکن بھول چوک تو لگی ہوتی ہے مقدار بھول جائے وقت اور ٹائم بھول جائے کہ کب ادا کرنا ہے تو رہ گئے تو لکھ لینا اچھا ہوتا ہے بظاہر تو لکھتے وقت میں ایک دوسرے سے تکلف کرتے میں کیا ضرورتیں لکھنی پڑیں گی تو دینے والا, دینے والا بھی ذرا سا برا سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ لکھنے بیٹھے اور اگر دینے والا کہے گا میں ذرا سا لکھ دیجئے اس پہ دستخط کر دیا کہنے لگے کہ ہو او ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں بھائی مسئلہ اعتبار بے اعتباری کا نہیں بلکہ یہ کہ انسان ہے زندگی اور موت ہے بھول چوک لگی ہوئی ہے تو یہ اچھا ہے کہ اس وقت اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے بنسبت اس کے کہ آگے کوئی فتریں پیدا ہوں ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہو جائے دوسری بات یہ کہ انسان کوشش اس بات کی کرے کہ جو وقت مقرر کیا وہ تو ہو میکسیمم مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی میں چار مہینے میں ادا کر دوں گا لیکن بات کرے چھ مہینے کی کہ بھائی 6 مہینے میں ادا کروں گا تاکہ کوئی ازرگ اگر پیش آ جائے مجبوری پیش آ جائے تو جھوٹا تو نہ بننا پڑے اور جو وقت دے دیا گیا ہے اس وقت سے پہلے پہلے ادا کرنے کی کوشش کر لیں اپنے ذہن میں رکھے کہ بھائی چھ مہینے تو میں نے زیادہ زیادہ وقت رکھا ہے اس لیے نہیں کہ مجھ مجھے چھ مہینے میں ادا کرنا ہے بلکہ یہ کہ مجھے اگر کل کو بھی آگے کل کو دے دوں گا تو یہ اگر صورت ہو جائے تو پھر یہ بہت اچھا مگر عام طور پر چونکہ ہوتا نہیں اس واسطے اس کے نقصانات بہت ہیں ہاتھ دسنی اچھا تو اس میں جو ہے یہ دعائیں آپ نے پناہ چاہیے ہیں برائیوں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی اسی لیے فکار تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی جو جس دعا میں بھی آخرت کی بھلائی ہو اور دنیا کی بھی عام بھلائی ہو کوئی حرج نہیں اس میں تو وہ دعا تو نمازوں کے اندر مانگی جا سکتی ہے لیکن خالص دنیا کی ضرورت کے واسطے نماز میں دعا نہ مانگی جائے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اس لیے جو دعا مشہور ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ کوئی حرج نہیں وہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے بارہ حادیثوں میں وہ بھی آئی ہوئی ہے وحدسنا محمد من قال کالحدنا سفیان فاؤ کال سمیت وبا قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم اوزو بلاب المن اذابل او ضو بل امن اذاب القبر او ضو بل فطنطل مسیح او ضو بل من, من فطنطل محیام ابو رََ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پناہ چاہو تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو تم مسیح دجال کے فتنے سے اور اللہ کی پناہ چاہو تم زندگی اور موت کے فتنے سے وحدثنا قطیبت بن سعید ان مالک بن انس فیما قرع علی ان ابن زبیر ان اطاوس ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم ہاتھ الدعاء ادب و ادب بکم فطر بکمت یہ اب تک ابو رحرض اللہ عنہ کی روایتیں تھیں یہ ابن عباس رضی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن شریف کی صورت آپ ان لوگوں کو سکھلاتے تھے تعلیم دیتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللّہ مینانا اعزبی کمن عذاب اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فطر سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فطر سے تو کہیں تو عذاب قبر کا عذاب قبر ہی کا لفظ ہے صرف اور یہاں اس میں عذاب جہنم کا بھی لفظ ہے حدثنا داود بن حدثنا عن عن ابن الرشعد عن قال حد الولید ابي عمار اسم الشداد ابن عبداللہ عن عن سوبان قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صرف من صلاته استغفر اللہ وقال السلام انت السلام کا السلام تبارک یاد الجل ولی قال کال الولید فقلت اوزاہی كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله اللہ الله اللہ, استغفر اللہ صوبان سے روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے آپ پھر جاتے تھے پھرتے تھے فارغ ہو کر کے رخ پھیرتے تھے تو آپ اس وقت فرماتے استفار فرماتے تین دفعہ اور آپ فرماتے اللہ محمد السلام و من کا سلام تبارخت تبارکل علی ولی کرام تو ولید کہتے ہیں کہ میں نے یہ راوی ہیں میں نے امام اوزائی سے کہا کہ استفار کیسے کرتے تھے آپ اس میں لفظ استفار فرماتے تھے تین دفعہ تو امام اوزائی نے کہا کہ آپ فرماتے تھے استغفر استخر حدثنا ابو بکر ابن نبی صحیح ابن العمیہ قالیہ حدثنا ابو معاویہ ابن الحرار عائشہ قاعدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم الا مقدار ما میقور اللہ انت السلام من کا سلام والاکرام فی روایت ابن نمیر یا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف رکھا کرتے تھے مگر جتنی دیر میں یہ آپ فرماتے اتنی دیر بیٹھتے تھے نماز کے بعد اللہ عمل و من السلام سلام تبارک علی ولی کرام اور ابن عمیر کی روایت میں یاز الجل علی وام ہے اچھا اس آپ کے اس فرمانے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کو بتلا دیجئے کہاں ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی یہ تو عجیب لوگ ہیں اس واسطے کہ جو جہاں دل چاہتا ہے وہ فوراً حدیث سے سوال کرنے بیٹھتے ہیں کہ بھائی حدیث سے بتلائیے اور جب خود دوسرا کام ایسا کر رہا ہوں جس کا حدیث میں کوئی ذکر نہ ہو تو اسے بھول جاتے ہیں انیس سے اگر پوچھا جائے میں یہ آپ دکھلا دیجئے کہ خطیب صاحب خطبے میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ کہیں حدیث میں ہے یا سننے والے جو ہیں وہ خطیب کے خطبے میں جب دعائیں وہ پڑھ رہا ہو تو سننے والے ہاتھ اٹھا کر کہیں آمین آمین یہ کہیں حدیث میں ہے کیا اور یہ عمل کرتے ہیں اور وہ اس پر پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا کہاں سے ثبوت ہے بھائی دعا جب مانگ رہے ہیں تو دعا کے آداب اگر کسی اور جگہ آپ نے بتلا دیے ہیں تو پھر وہ آداب تو سبھی جگہ اس کا اس کا اجرا ہوگا حدیث موجود ہے ابو داود کی مشکات نے بھی لیا ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنے ہاتھ سینے تک اٹھاؤ اور پھر اس کے بعد اپنے ہتیلیوں کو جو اپنے منہ پر پھیر لو یہ آپ نے فرمایا تو جب دعا کے وقت میں آپ نے ایک ادب سکھلا دیا ہے تو اس کے بعد اب کیا رہ گیا کہ بھئی نماز کے بعد کے لیے بھی ثبوت لاؤ اور فلاوت کے لیے بھی ثبوت لاؤ حد دسنا اساق ابن ابراہیم قال اخبرنا جریر المنصور ان مصب ابن راف ان براد ان مول المغیرت ابن شعبہ قدیت اللّہ موتی علامات ورا جو مغیر ابن شعبہ آزاد کردہ غلام ہیں ان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ کے بھیجا اور یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اور سلام پھیرتے تھے تو اس وقت آپ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ولاشری الہ الہ الق اللہ الحمد ولاک الشین قدیر اللہ لما علامات ولا اس کے اللہ علامان یہاں کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں اور آپ کے مقابلے میں کسی کوشش کرنے والے کی کوئی کوشش جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مطلب یہ کہ سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہی آپ فرماتے تھے تو اب تک جو بات آئی یہاں تک کہ ذہن میں رکھیے ایک تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا نبی ثابت ہے سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کا کہنا نبی تین مرتبہ ثابت ہوا اللہ انت السلام و من کا سلام تبارک اللال علام یہ بھی ثابت ہے اور اسی کے بعد لا سدیث میں آیا لا الہ اللّہ شریق اللہ الملک ولہ الحمد وسئین قدیر اللہ مل ولا قیث ووتی علام مناتا ولاء الفظ من کل جد یہ بھی ثابت ہوا تو چاہے تو ان کو جمع کر سکتا ہے کوئی اور چاہے تو کسی ایک کو اختیار کر سکتا ہے کیونکہ یہ سب یہ مستحب چیزیں ہیں <تصفح> حدثنا سنا وحدثنا محمد بن عبدالله بن نميل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام أنا بالزبير قال كان ابن زبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الصناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين الأودين وله كريه الكافرون وکالقان رسول اللہ, اللہ صلاح یو بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو وہ یوں فرمایا کرتے تھے عبد اللہ بن زبیر لا الہ اللہ شریق له له اللہ الحمد اللہ قدیر اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ ولاب اللہ عملہ قدیش مانا تقریباً سبھی کو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اسی کی حکومت اور اسی کی ستائش ہے تعریف ہے ہر, ہر چیز پر وہ قادر ہے اور لا حول ولا قوت اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کے اندر نہ طاقت ہے نہ, اخت... نہ غلبہ ہے کسی کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی مہربانی ہے اور اسی کا فضل ہے اور اسی کی اچھی بہترین تعریف ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں ہم اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں یہ آزت عبداللہ ابن زبیر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ان الفاظ کے ذریعے سے آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے تو معلوم کہ الفاظ کے اندر کمی اور زیادتی آپ نے مختلف اوقات میں کی ہے تاکہ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے حدثنا عاثم بن النظر التيمي قال حدثنا المؤتمر قال حدثنا وبعد الله دوسي سند وحدثنا قطيب بن سعيد قال حدثنا ليس أن ابن عجلان كلاهما أن سمي أن أبي صالح أن أبي هريرة وهذا حديث قطيب أن, أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدصور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تصبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة سلاسا وسلاسين مرة قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الانوال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء وزاد غير قطيبة في هذا الحديث عن الليس عن ابن اجلان قال سمي فعدست بعد اهل هذا الحديث فقال فقال وهمتو ان وهمتو انما قال اللہ وحمد اللہ خط اب ادیف قرآ اللہ اکبر و, و سبحان, للہ و سبحان للہ تبلغ من وسبان غم ویل قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حضرت ابو حرا سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین یعنی جو مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے ان میں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ سامان لے کے چلے گئے ہوں گے مدینہ منورہ یا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کو بزنس اور بیوپار کی ٹیکنیک معلوم تھی انہوں نے جاتے ہی اپنا مارکیٹ میں پہنچ کر بزنس شروع کر دیا لیکن ہر ایک کے بس کی باتیں نہیں ہوتی جو فقرات ہیں مہاجرین میں غریب لوگ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مال والے تو بڑے اونچے درجے حاصل کر لیں گے اور جن کو اللہ نے ایک نئی بڑے اونچے درجے اور نئی میں مقیم جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان کو مل جائیں گی جو یہ مال والے ہیں آل الدسور تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیسی بات کہی یہ مطلب کیوں یہ تم نے کہا ہے تو انہوں نے رس کیا یا رسول اللہ یہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو یہاں تک تو برابر ہیں لیکن یہ صدقہ دیتے ہم صدقہ نہیں دیتے اس واسطے ہمارے پاس ہے نہیں کہاں سے صدقہ دیں گے تو ایک تو کہ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگے ہو گیا ہم سے اور اسی طرح سے غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں آزاد کرتے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے تو کچھ کام تو نیکی کیسے ہیں کہ ہم بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں کچھ کام ہوئے ہیں کہ وہ ہی کر پاتے ہیں ہم نہیں کر پاتے تو یہ تو ہم سے آگے چلے جائیں گے جنتوں میں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں تمہیں ایک بات ایسی نہ بتلاؤں کہ تم اگر اس کو لے لو تو تمہیں وہ درجہ حاصل ہو جائے گا جو درجہ ان لوگوں کو ملا ہوا ہے اور اسی طرح سے جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی یہ درجہ حاصل کر لیں گے اور تم میں سے کوئی بھی فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اس زیادہ فضیت والا نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ بھی وہی کام کر لے گا جو میں تم کام کرو گے جس کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے صاحبہ عرض کیا مہاجرین نے یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے آپ نے فرمایا تم تصویر پڑھو تکبیر کہو ہم الحمد کہو ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ تو ابو صالح جو رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقراء مہاجرین کچھ دن کے بعد واپس لوٹ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یا رسول اللہ وہ جو مال والے ہمارے بھائی ہیں نا انہوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ہم کر رہے تھے آپ نے ہمیں تصویر بتائی تھی انہوں نے بھی تصویر شروع کر دی تو اس لیے پھر وہی بات ہو گئی تو اس پر آپ نے فرمایا ضالی کا فضل اللہ صاحب یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو دے دیں تو اس واسطے اب اللہ نے ان کو مال اور دولت دیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اگر نیکیاں کما رہے ہیں تو ظاہر یہ اللہ کا فضل ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تصور اپنے ذہنوں میں جو ہمارے بعض لوگوں کے اندر آیا ہے مسلمانوں میں اور میں نے جو غور کیا وہ تصور جو ہے وہ آیا ہے دسر دوسری قوموں سے یعنی اگر کچھ تو ایک زمانے میں نصارہ کی صورت تھی کرسچن کی یہاں اب تو خیر کیا کرسچینٹی لیکن اور ہندوؤں میں بھی بھی کہ ان کے ہاں یہ کہ ترک دنیا جو ہے یہ دراصل کمال ہے بغیر ترک دنیا کیے اور ساری چیزوں سے اپنا, اپنا ہاتھ اور پیر بچا کر کے رکھ کر کے اور جب یہ آدمی کوئی دین دار اور خدا والا بن سکتا ہے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے ہم یہاں دیکھیے کہ مال والے جو ہیں وہ ایک اتنی نیکیاں کما رہے ہیں بات اصل یہی ہے کہ مال کا فتنہ ہے بڑا زبردست جو اس فتنے سے بچ گیا اس کا درجہ بہت اونچا ہو گیا اور جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا بس وہ تو گیا یہ اصل بات ضرور ہے ورنہ مال اپنی ذات سے برا نہیں تو ایک تو یہ بات ہوئی دوسرے یہ کہ سمئی جو ہیں یہ راوی اس میں آ رہے ہیں صنعت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اس حدیث کے بعض راویوں کے سامنے میں نے جا کر اس حدیث کو بیان کیا اور میں نے کہا کہ تصویر جو ہے وہ تینتیس دفعہ اور تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تکبیر بھی اللہ اکبر تینتیس دفعہ یہ بعض لوگوں نے تو مجھے یہ بات بتلائی ہر چیز جو ہے وہ تینتیس دفاع ہونی چاہیے تسبیح بھی سبحان اللہ بھی الحمدللہ بھی اور اللہ اکبر بھی تینتیس تینتیس دفعہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں ابو صالح دوسرے ایک راوی جو اس سلسلے میں آ رہے ہیں میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے یہ بات کہی کہ صاحب جو میں نے بعض اہل حدیث سے میں نے جو یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے تو ہر ایک کو تینتیس تینتیس دفعہ بتلایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ یہاں یہ جو ہے تم اس کو کہتے رہو کہتے رہو یہاں تک کہ سب مل کر کے تینتیس دفعہ ہو جائیں تو یہ تینتیس دفعہ سب مل کر ہو جائیں گے تو س... الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ انہوں نے ایک طریقہ بتلایا اور ابو سال ابو حرا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی آسرم اللہ سبھی اس طرح سے ثابت ہے بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الحسن بن عيسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا مالك بن مغل قال سمعت الحكم بن عتيبه يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن وجرته عن رسول كعب بن اجرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دوبرا کلّی صلاطن مکتوبہ صلاثم و سلاثین تصبیحتاً و سلاثم و سلاثین تہمید و و مضمون چل ہے پہلے سے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد کچھ ذکر کا اور تسبیحات کا تو آپ نے جو حدیث گزر چکی ہے وہ یہ کہ فقراء مہاجرین کو آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ تینتیس دفعہ سبحان اللہ اور تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ اللہ اکبر تو ہر ایک تصویر تینتیس تینتیس دفعہ ہوگی اس میں آ رہا ہے کاب ابن اجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مواقع جن کے کہنے والا یا کرنے والا جو ہے کبھی بھی وہ نقصان میں نہ رہے گا خائب و خاسر اور نقصان والا نہ ہوگا مواقع کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں جو پیچھے تعیب عقب پیچھے کو کہتے ہیں تو یہ مطلب کیا ہوا موقعات کے یہ, یہ معنی ہوں گے یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گی تسبیحات ان کے پڑھنے والا جو ہے تصبیح ہیں اس کے ساتھ رہیں گی آخرت میں اس کے کام دیں گی ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ تسبیح یعنی سبحان اللہ تینتیس دفعہ تحمید یعنی الحمدللہ اور چونتیس دفعہ تکبیر یعنی اللہ اکبر اس حدیث میں اللہ اکبر کا 34 ٹائم چونتیس دفعہ کی بات آئی اور پہلی حدیثوں میں ہر ایک کی تینتیس تینتیس تو وہ اس طرح ملا کر کے تو وہ 99 ہو رہی تھی اور اس حدیث کے مطابق یہ سب مل کر کے ایک سو بن گئی تو یہ ہوا اسی طرح سے آگے بھی ایک حدیث دوسری صنعت سے کال بن اوجرائی کی ہے اس میں بھی یہ چوتی دفعہ والی بات ہے اللہ اکبر کی حد عبد الحمید بن بیان الواسطی قال اخبر خالد بن عبد اللہ ان سہیل نبی عبید مذہجی قال مسلم ابو عبيد الموله سليمان بن عبد الملك عن الطائب بن يزيد الليسي عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاه 33 و, و حمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد تصویر پڑھی اللہ کی تینتیس تین دفعہ سبحان اللہ کہا اور حمد کی اللہ کی یعنی الحمدللہ للہ کا 30 دفعہ اور بڑائی بیان کی اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر تینتیس دفعہ یہ ہو گئے اسی حدیث مہارا فطیل قتی صاحب وط فون یہ ہو گئے ننانوے اور فرمایا کہ سوا جو ہے سو کا عدت پورا کرنے والی جو چیز وہ اللہ وحدء اللہ ملک ولاحمد ولاک السین قدیر اس کو ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو سو ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اس کی خطائیں جو ہیں وہ بخش دی جائیں گی اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اس خطائیں تو اس میں یہی یہ ہے کہ بھئی گناؤں کے بخشنے خطا ویسے بھی چھوٹے اس کو کہتے ہیں خطا کہتے ہیں ہی لفظ کو چوکنا نہ جس کو بولتے ہیں تو معلوم ہوا چھوٹی غلطیاں ہیں اور اگر بڑی غلطی بھی ہے تو بھول سے ہو گئی اس کو خطا کہیں گے بال ارادہ اور غفلت کے ساتھ باقاعدہ یعنی عادت اس کی بنی ہوئی ہے برائیاں جو یوں کہیے کہ جو فرائض ہیں ان کے چھوڑنا اور واجبات کا چھوڑنا تو علماء ہر ایسے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کا جو ذابطہ ہے وہ ذابطہ پورا کرنا پڑے گا اگر حقوق اللہ سے متعلق ہیں تو ان کی قضا ہوگی جیسے نماز ہے روزے ہیں رمضان کے زکوٰۃ ہے اور حج ہے یہ تو ادا کرنا ہوگا اگر حقوق کو ہیں تو ان کی ادائیگی ہوگی بندوں کو جن کا حق ہے ان کو دینا یا پھر ان سے معاف کرا لینا اس طرح تو فرائد واجبات ادا ہوں گے رہ گئی ہے کہ اور چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں خطائیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یہ ہے علماء کا کہنا تو یہ تسبیحات کے ذریعے سے چھوٹے گناہ تو پرشمار شمار ہوتے ہیں اب وہ چھوٹے بھی اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ڈھیر بن جائے تو لہذا ان کی خطاؤں کو بھی معمولی بات نہ سمجھا جائے یہ تو میں نے کہا جو علماء کہتے ہیں لیکن اللہ کو قدرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہیں تو کون ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ علامیاں یہ تو اس کے بڑے بڑے گناہ اکاہ کو معاف کر رہے اللہ میاں کو کون روکے گا اس لیے جو تسبیحات ہیں بہرحال ان کو کیا جائے اور آگے کے لیے برائیوں سے روکا جائے تو تصبیح ہیں ان تین تسبیحات کا بہت بڑا فائدہ ہوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير النمارت بن القاع قال نبي زرع عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كمبر في الصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله ابي انت واممي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي بعد کمعبات المشرق المغرب اللہ منقی نی منقطع آیا کماق صبی من اللہ منقطع آیا بستل اس میں یہاں سے باب دوسرا شروع ہو رہا وہ یہ کہ تکبیر تحریم جو پہلی تکبیر ہوتی جس سے نماز میں داخل ہوتے ہیں اس تکبیر اور سر فاتحہ کے قراعت کے بیچ میں جو کیا ہونا چاہیے کیا پڑھا جائے تو عزرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تکبیر فرماتے تھے تھوڑی دیر آپ قراج شروع کرنے سے پہلے خاموش رہتے تھے جہری نماز کے اندر اللہ اکبر آپ نے فرمایا اور سورہ فاتحہ ابھی شروع نہیں کی تھوڑی دیر آپ خاموش مطلب یہ کہ آواز نہیں آتی تھی قراج شروع کرنے سے پہلے تو یہ کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ کا جو تکبیر اور کرایہ کے بیچ میں جو آپ کا خاموش ہونا ہے آپ نے اس کا خیال فرمایا ہوگا تو یہ آپ کیا اس وقت کہتے ہیں یہ تبورا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہ باعث بینی و بین والمغرب اللہم نقلی من کما با من المشرق اب المغرب اللہ عقیلی من خطایا کماونقََََََََََصب من ادبنس اللہ اقسلى منقطاي جس کے جس یہ ہیں اے اللہ میرے اور ميرى کے درمیان جو ہے دوری پیدا کر دیجئے یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ہٹا لیجئے ان کو جیسے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ کیا ہوا ہے بس میرے سے بہت دور کر دے میری خطاؤں کو الہ مجھے میری خطاؤں سے صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کو سے صاف ہو جاتا ہے الا مجھے دھو دیجئے میری خطاؤں سے یعنی مجھے صاف کر دیجئے بس ما والبرد۔ اولے اور برف اور پانی سے جیسے دھویا جاتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے پانی سے دھل جائے تو اور وہ پانی بھی صاف ہو گڑبڑ نہ ہو پانی کے اندر جیسے اولوں کا پانی ہوتا ہے اسنو کا پانی ہوتا ہے خود پانی اپنی جگہ تو اس سے جب کوئی چیز دھو جائے گی بالکل صاف ہو جائے گی اس طرح سے میری خطائیں جو ہیں ان سے مجھے دھو دیا جائے تو یہ آپ دعا فرما دیکھ سب کو معلوم ہے کہ آ, ہم سب کے سب جو اس کے بعد پڑھتے ہیں وہ تو ثنا ہے سبحان اللہ اس لیے کوئی اس میں پریشان نہ ہو وہ کوئی فرض نہیں ہے نہ وہ واجب ہے سبحان اک اللہ ہی کا پڑھنا وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے آپ سے وہ ثابت ہے چونکہ صحیح روایتوں سے ہے وہ بھی اس واسطے اس کو لے لیا گیا لیکن کوئی بھی تسبیح اس سنہ کے علاوہ جو کتابوں کے اندر نماز کی کتابوں میں سب کو سکھائی جاتی ہے اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھ لیا سبحان اک اللہ الحمد للہ اللہ تو ٹھیک کوئی بات نہیں ہے یا اسی طرح سے سنا نہیں پڑھی گئی تو سنت چھوٹے گی نماز درست ہو جائے گی آپ نے کسی وقت یہ دعا پڑھی ہوگی عرت برائے کو یہ بتا دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے کہ سنت یہ بھی ہوگا <تصفيق> قال مسلم وحدثت حدیث حسن و حسان سلم ادب وغیرہ کالو حدسن عبد الواحد یعنی ابن الیات قال حدسن عمارا ابن القاکہ قال حدسن ابو زرع قال سمعت ابا ابا یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نهض من نہ رکاطانی صفت حلقرہ اطبیہ الحمد رب لیکن یہ جو دعا ہے یہ ثنا ہے یہ صرف پہلی رکعت میں ہے اسی لیے یہ حدیث آئی کہ ابو حرا رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ کہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھا کرتے تھے تو آپ الحمد رب العالمین کے قرآ سے آپ شروع کر دیتے تھے اور خاموش نہیں ہوتے تھے خاموش نہ ہو نا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دوسری رکت کے شروع میں یہ دعا یا کوئی اور چیز نہیں بس کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اور آپ نے سورہ فاتحہ کی خراش شروع کر دی تو لہذا دوسری تیسری چوتھی کسی رکت میں نہیں پڑھیں گے صرف پہلی رقت کے اندر اسی واسطے کہا گا کہنا یہ اور جہاں تک مجھے میں نے اوروں کی کتابوں میں تو نہیں دیکھا کیونکہ ذہن نہیں کیا برہ تلاش کرتا تو حنفیہ کیا تو یہ ہے کہ اگر مختدی بھی اگر آ کر نماز میں شریک ہو رہا ہے تو اس کو پڑھنا ہے سارا اللہ نکل مگر یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ, کہ کس حالت میں شریک ہو رہا ہے امام کس حالت میں ہے اگر امام جو ہے وہ قیام میں ہے اور قراط کے اندر مشغول ہے اگرچہ زور سے نہیں پڑھ رہا ہے جیسے زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے تو کہا ان کا کہنا یہ ہے کہ مختصی شریک ہو جائے اللہ کہ مگر صناب نہیں پڑے کیونکہ یہاں تو اس کے چونکہ زن... اس کے ذمے ہے سننا سننے کا ارادہ کرنا تو امام کے پیچھے چونکہ پڑھنا نہیں اس بات سے سبحان کے اللہ ہم ابھی نہیں پڑھے خاموش شریک ہو جائے کب پڑھے گا یہ؟, یہ جس وقت اپنی بقیہ چھوٹی ہوئی نماز اگر پوری کرنی ہے اس کو کوئی رکعت اس وقت جو ہے وہ پہلی جو رکعت پڑے گا تو اس سے پہلے سبحان اللہ عمہ پڑھ لیں لیکن اگر امام قیام میں نہیں ہے رکو میں ہے سجدے میں ہے یا قاعدے کے اندر ہے تو پھر مقت جو مقتدی جو ہے وہ جس کو سابق کہتے ہیں مسبوق وہ اگر ملے تو سبحان سنا پڑھ کر کے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ شریک ہو پھر جس وقت وہ اپنی اگر چھٹی بھی رکعتیں پھر پڑھے گا تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ پہلی رکت ہے اس بات سے اس وقت بھی پڑھنا ہے یہ ہے ان فکا کہنے لیکن اگر کسی نے مختدی جو ہے وہ آ کے شریک ہو رہا ہے اگر وہ نہیں پڑھ سکا سانہ سبحان کل اس وقت تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز اس کی درست ہو جائے گی کوئی خرابی نہیں مثال کے طور پر رکو میں تھا امام اب رکو میں آ کے شریک ہو گئے اور سوچا کہ میں اگر سانہ سبح اللہ پڑھنے لگوں گا رکو بھی نکل جائے گا ٹھیک تو اللہ اوپر کہہ کے رکو میں چلا گیا ہو جائے گی نماز اگر پہلی رکعت میں امام ہے اور نہ پڑھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے تو پھر پڑنا تو یا نہیں پڑنا نہیں, پڑنا؟ نہیں امام قیام میں آ گیا نا قرآد کر رہا ہے تو نہیں پڑھنا حدسنی ظہیر حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد قال اخبرنا القتاد و ثابت و حمید ان انس ان جاء فدخل الصف وقد وقت حرف فقال الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأساً فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت إثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ صف میں داخل ہوا اس طرح کہ اس کا سانس پھولا تھا آیا ہوگا اگر دور سے تیزی سے تو سانس پھولا ایسے اور اس نے اسی حالت میں الحمد حمدن کثیرن طیب مبارکا فی نماز میں اس نے یہ بات کہی اور تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہنے والا کون تھا تو چونکہ وہ زور زور سے اس کے سانس زور سے چل رہا تھا اسی میں وہ اس کے الفاظ تو سنائی دے دی گئے تو فارمل قوم اور عمو کا مطلب کیا ہوا سارے کے سارے جو چپ سادھ گئے یہ ہے مطلب سب ایک نہیں بولا کیوں کہ میں ڈر گئے سب؟ کہ پتہ نہیں کس سے کیا غلطی ہوئی کچھ بول نہیں, نہیں سب چپ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ ان لفظوں کا کہنے والا کون تھا اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی مطلب کیا وہ کیا ہے کو ڈر رہے ہو تو کس نے کہی یہ بات تو ایک شخص نے کہا کہ میں آیا تھا اور میرا سانس پھول رہا تھا میں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بارہ فرشتے دیکھیں جو لپک رہے تھے ان الفاظ کی طرف اس کوشش میں کہ کون ان الفاظ کو لے کر اوپر جائے تو اس لیے اللہ کی حمد اور صنا اور تسبیح یہ الفاظ جو ہیں یہاں تو پتہ نہیں چلتا ان کی قیمت کیا ہے کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے ہی نہیں ہے تو جب وہاں اصل جگہ پہنچیں گے جہاں اس کی قیمت معلوم ہوگی تب پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا کیا چیزیں تھیں تو, تو فرشتے جو ہیں وہ لپک رہے ہیں ان الفاظ کی طرف حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال اخبرني الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبان بن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل في القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره وطويلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمه كذا وكذا قال رجل من القوم انا يا رسول الله قال آجب تو لہ فتحت لہ ابواب قال ابن عمر فما ترک تو منظو سمے تم اِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك عضرت ابن عمر وضی اللہ عماء سے روایت ہے کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے لوگوں کے اندر سے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد الحمد اللہ کسی اللہ بکرتم وسیلہ یا اس نے کہا تو نماز کے اندر اگر کہا ہوگا تو تقبیر کہتے وقت اس نے کہا ہوا یہ تو تقبیر تحریم جس وقت کہی اور یا پھر نماز کے باہر بارہانی الفاظ کہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرہ و سبحان اللہ بقرتم وسیلہ بقرتم واسیلہ کے معنی ہیں صبح شام اصیل اصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں تو اس لیے اور بکرہ تو سویرے کو تو صبح شام مراد ہے اور صبح شام جب لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب صبح شام ہی نہیں ہوا کرتا بلکہ ہر وقت اسی لیے جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ بھئی کو دیکھو بس صبح نہ دیکھے نہ شام دیکھیں ہر وقت یہی کام کرتا ہے مطلب وہ ہے ہر وقت مراد ہوتا ہے یہاں بھی اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے صبح شام کا مطلب ہر وقت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا ان لفظوں ان الفاظ کا کہنے والا تو ایک شخص نے کہا میں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بڑا تعجب ہے اس, بار اس کے اوپر کیونکہ اس ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی میں نے پھر کبھی ان الفاظ کو نہیں چھوڑا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اسی لیے جو ربنا الاق الحمد جو ہے جو اس سے رکو سے اٹھتے وقت کہا جاتا تحمید اس کے بارے میں اسی لیے کا کہنا ہے کہ ربنا لک ربنا بی ربنا ولقل اللہم ربنا اللہ ربنا اللہم اللہ ربنا الحمد اسی طرح سے اس کے بعد حمدن کثیرن مبارکَََََََََََ طیبن یہ الفاظ جو ہیں اس میں بڑھائيں تو اس كو یہ ہے کہ جتنے الفاظ پڑھ جائیں گے ظاہر ہے کہ اس سے خوبی پیدا ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا اخبر یونس قال اخبر ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سمیت رسول اللہ یقول اقیمت متلاۃ فلاکین جو حدیث آئی ہیں ان سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ جو سانس پھول لا تو بھاگے چلے ہوں گے لہذا بھاگنا بہت اچھی بات ہے تو امام مسلم اسی لیے حدیث لائے ہیں یہ کہ ابیر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر دور سے مت آؤ اس کے لیے نماز میں آنے شامل ہونے کے لیے دوڑ مت لگاؤ بلکہ چل کر آؤ اور اس طرح سے کہ تمہارے اوپر سکینہ اطمینان ہو وقار تمہارے اندر ہو اس کے بعد جب آؤ تو جو تمہیں نماز مل جائے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو لیکن یہ کہہ کہ چھوٹ جائے تو نماز تو ہو ہی جائے گی جن نماز ہو ہی جائے گی تو پھر اس کے لیے پھاگنے کی کیا ضرورت ہے دوڑ لگا رہے وہ نہیں وہ تو وقار کے اور اطمینان کے خلاف بات ہے چونکہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں اللہ کے دربار میں جانا تو جانے کے بھی جو آداب ہیں کہ اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ جائے جائے تو جا کسی بڑے آدمی کے سامنے تو ویسے بھی نہیں دوڑتے تو اللہ کے ہاں پاس آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں ایسی دوڑ کا مطلب کیا ہوا وہ جو جمعہ سورت الجمع کے اندر ہے ایزانود علی فلاط مین میں جمعہ تی جب اذان دی جائے جمعہ کی تو, تو صحیح کو وہاں بھی صحیح کا مراد وہ نہیں ہے کہ دوڑ لگا مطلب یہ ہے کہ بس اب اس کی طرف لب کو اور سارے کام چھوڑو تمہیں جو ہونا چاہیے فکر اس کی ہونی چاہیے ادھر جانے کا تم کو زیادہ خیال ہونا چاہیے وہاں مراد اس سے ہی وہ یہ ہے کہ بس ادھر لب کو اور کام چھوڑ دو اس لیے بزر البہر کا لفظ اس میں موجود ہے وہاں مراد دوڑنا نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں تو صحیح کہ وہ ماننا لیے جائیں فرماتے ہیں آگے و ابن حضر اسماعیل بن جعفر قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل قال ان فلا الى فماد رب تم فصل اب وہ روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے صبح تو پھر تم دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ تم آؤ اس طرح سے کہ تمہارے اوپر اطمینان اور سکون ہو پھر جو تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے تو اسے پورا کر لو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فعیم کم کہ تم میں سے جس جو شخص ایسا ہے کہ جس نے نماز کا ارادہ کر لیا ہے یعنی وہ آمد کا مطلب یہ ہوا اس کی طرف جا رہا ہے اسی کے کام میں لگا ہوا ہے نماز کے وہ ایسا جیسے نماز کے اندر ہے تم نماز کے اندر تو شریک نماز کے اندر تو پہنچ ہی گئے سورتن نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں تو کاؤنٹ ہو گیا کہ بھائی تم نماز کے اندر آ گئے تو ثواب جب تمہیں پورا ملے گا دوڑتے کہاں کو اس کی فکر چھوڑو جو مل جائے گی پڑھ لیں گے جو چھوٹ جائے گے اسے اس کے پورا کر لیں گے وحدثني محمد بن حاتم وعباد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيدا حجاد الصواف قال حدثنا يحيى بن وبي كسير نبي سلم وعبد الله بن وبي قتاد نبي قتاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودية ابو قطع رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو یعنی مراد جماعت کی نماز تو تم مت کھڑے ہوا کرو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھو اور ابن حاتم کا کہنا یہ کہ جب نماز کھڑی کر دی جائے یا نماز کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تک مت کھڑے ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھو مسئلہ جو اس سلسلے میں اور باتیں وہ تم انشاءاللہ ان بعد میں بتاؤں گا لیکن اس حدیث میں کہ مجھے نہ دیکھو یہ صورت یہ ہے کہ جو حضرات مسجد نبوی میں حاضر ہو چکے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں جو مسجد نبوی کی صورت تھی اس کی نشان تو ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ وہ پہلی صف اور دوسری صف اور شاید تیسری صف بھی تیسری صف بھی یہ آپ کے جا کر کے آپ کے حجرے سے مل جاتی تھی حجرا بائیں طرف تھا تو آپ اپنے اس حجر سے مکان سے نماز کے وقت مسجد میں تشریف لاتے سے نکل کر کے تو یہ ہے بات کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مت کھڑے ہوا کرو جب نماز کے نماز شروع کھڑی کی جائے یعنی قامت ہو یا یہ کہ نماز کے لیے تیاری ہو اس وقت تک مت کھڑے ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھو میں نکل پڑوں تب تم لوگ بھی کھڑے ہو کر کے اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو یہ ہے اس کا حاصل اچھا ابھی مسئلہ آگے ایما کیا کہہ رہے ہیں وہ بعد میں بتلاؤں گا پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں حدسنا ابو بکر اکنوی صحیح کال حدسنا سفیان رکنان مامر قال ابو بکر و حدثنا ابن علیہ انجاج ابن ابی عثمان دوسی سند و حدسن اساق ابن ابراہیم اخبر عیس ابن یونس و عبدالضاق ان معامر و قال اسحاق اقبر ولید ابن مسلم ان شاعبان کل یاب نے ابنبی قطع ان ابی عن, عن, عن, عن, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد اصح فی روایتی حدیث, حدیث معامر معمر صحیبان حتہ ترونی قد خرست حدیث وہی ہے یہاں یہ کہ اتنا اضافہ کا خرچ کا کہ یہاں تک تم مجھے دیکھو کہ میں نکل کے آ گیا ہوں یعنی مطلب ایسا ہی نہیں کہ مجھے دیکھ لو میں اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہوں اتفاق ہے تو بس دیکھے کڑے ہو جائے نکل کے میں آ اپنے گھر سے تب تم نماز کے لیے کھڑے ہو حد دسنا حروف ناروف ہر ملت ابن کالا حد دسنا ابن واحب کالا ابن شہاب قال اخبر ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سمیع با سمیابا يقول يقول وقيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في صلاه قبل أن يكبر ذكره زك فانصرفه وقال لنا مكانكم فلم نذل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اختسل ينطف رأسه رسطف ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے قامت کہی گئی ہم کھڑے ہو گئے ہم نے صفوں کو درست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ آپ اپنے مسلے پر پہنچ گئے تکبیر کہنے سے پہلے آپ کو کچھ یاد آیا تو آپ لوٹ گئے اور آپ نے ہم کو فرمایا تم لوگ اپنی جگہ ٹھہرے رہو ہم وہیں اپنی جگہ کھڑے رہ کر کے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ پھر آپ تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ سے اور آپ نے غسل فرمایا تھا تو جس سے آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے پھر آپ نے تقدیر کہی اور ہمیں نماز پڑھائی اس سے ایک بات حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ آپ کو یاد آیا مسلح پر پہنچ کر آپ کو یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا چاہیے تو آپ واپس ہو گئے اور غسل کر کے آپ تشریف لائے اور پھر نماز کے تو ایک تو یہ ہوا اس میں دو مسئلے نکل ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ امبیالی و وسلام سے بھول چوک ہوتی ہے آپ بھول گئے تھے اب یاد آیا تو آپ تو لے گئے اور آپ نے غسل کیا تو بھولنا کوئی ایپ کی بات نہ ہوئی اگر عیب ہوتا تو امبیالی و وسلام سے یہ نہ ہوتا بھولنا انسان کا خاصہ ہے الانسان مرکب من الخط او النسان انسان جو ہے وہ بھول اور چوک سے مرکب ہے بنا ہے تو لہٰذا کہ ایب نہیں ہے بھول جانا بال ارادہ کوئی کام غلط کرنا ایب ہے گنا ہے تو بھولنا تو عیب ہے گنا ہی نہیں ہے تو اس کو ایب کیسے کہیں گے تو ایک تو بات تو ہی ہو گئی دیکھیں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے دوسری بات اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ دی گئی تھی اور آپ نماز شروع کرنے جا رہے تھے تب آپ واپس ہو گئے. تشریف لے گئے اور غسل کر کے آ گئے اس میں پانچ منٹ لگے ہوں چار منٹ لگے ہوں چھ منٹ لگے ہوں جو بھی ہوا اور آپ واپس تشریف لا کر آپ نے نماز شروع کی اقامت کو دہروایا نہیں جو اقامت کہہ دی گئی تھی اسی پر آپ نے نماز شروع کر دی یہ ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے جبکہ فقہ ہنفیہ کا کہنا یہ ہے اقامہ اور نماز کے بیچ میں فصل نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کا مسئلہ ہے اور اس میں اس کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہی یہ ہوگا کہ یہ آپ ایسے واقعات جو ہیں وہ اتفاقی ہی ہیں عام اصول نہیں بنے گا اس لیے کہ عام اصول جو ہے وہ, وہ ہوتا ہے کہ جو حدیث میں بھی ہو اور قیاس کے مطابق بھی ہو قیاس جب یہ کہتا ہے کہ اقامت کہی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز شروع کی جا رہی ہے تو نماز شروع کی جا رہی تو شروع کر دو نا اب یہ اگر اقامت بھی کہہ دی گئی اور لگ جائے اور دوسرے کاموں کے اندر تو کہا تو یہ گیا کہ قد قامت اس طرح نماز شروع, شروع ہو رہی اور آپ کر رہے ہیں دوسرے کام تو یہ تو خلاف قیاس ہے اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ اقامہ کے بعد فوراً نماز شروع ہونی چاہیے قحدسنی ظہر ابن حرب قالحدنور ابن مسلم قالحدسن ابو عمر یعنی اوزائی قالحدسن ظہرین نبی سلمن عبی عریرہ کالعیمت وصفن صفو وقر رسول اللہ عصلہ فقام مقام و فعم الم بدی مک مکانک فخرج وقت اختصل و راسوطلم ما اللہ بھیم اس میں بھی مسئلہ وہی آ رہا ہے جو ابھی آیا کہ آپ تشریف لے گئے غسل کیا پھر آپ نے آ کر نماز پڑھائی وحدس اب اب اب اب اب ابراہیم ابرموسا قال اخبر ان الولید عنی عنی قال مسلم ان العضاء عوری قالحدنی ابوسلمان ابی عرآ النسل قانۃام علی رسول اللہ صلی اللہ علّ فیاخ النس مصاف قبل عیقوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہو اس حدیث کے اندر جو ابھی آئی ہے کہ آپ تشریف لے گئے اس میں ایک بات آپ نے توجہ کی ہوگی اور وہ یہ کہ ہم نے اقامت کہی گئی اور صفیں درست کر لیں تب آپ تشریف گئے اور وہ حتیس گزر چکی ہے جس میں ایک مت کھڑے ہوا کرو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو کہ میں نکل کے آیا ہوں یہاں وہی بیچ والا مضمون ہے کہ ابو حرار ضلع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز شروع اقامت کہی جاتی تھی لوگ اپنی صفوں کو درست کر لیتے تھے قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ پر مسلح پر کھڑے ہوں تو یار مضمون مطلب حاصل یہ ہوا کہ دو مضمون ہمارے سامنے حدیث سے آ ایک تو یہ کہ اس وقت تک مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اور ایک یہ ہوا کہ اس میں حدیث میں معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہیں پہلے کھڑے ہو جائے کرتے تھے صفوں کو دروس کر لیتے تھے آپ کے تشریف لانے سے پہلے دو مسئلہ ہے سامنے وہ حد بن سلمت قال الشبیب حسن بن امین قال امین کالحدنا قال کال حد حدسنا بن حرب عن جابر بن الصمر کالکان فلا یوقی محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضا خراج اقام یار جا برسمر کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے جب سورج ڈھل جائے یعنی دوپہر سے جس کو زوال کہتے ہیں تو جب تو وہ اذان دیا کرتے تھے اور اقامت نہیں کہتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکل آئے اپنے حجر سے جب آپ نکل آتے تھے تو حضرت بلال دیکھتے تھے اور دیکھنے کے ساتھ ہی اقامت شروع کر دیتے تھے یہ ہوا مضمون اور ایک اور حدیث کے اندر یہ کہ ہم سمام صحابہ جب کھڑے ہوتے تھے کہ جب آپ باہر نکل کر آتے لوگ سب آپ ان کو دیکھ لیتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اقامت پہلے شروع ہو جاتی اس کے معنی یہ ہو گئے کہ بلال کی نظر تو ہو شریفہ کے اوپر ہے ان کی نظر پڑی کہ آپ نکلے تو انہوں نے تو تقویج شروع کی آپ جب صفوں سے گزرتے بھی ہوتے تو لوگ جیسے دیکھتے جاتے وہ کھڑے ہو جاتے اپنی سفوں میں یہ تھی صورت تو اب یہ مسئلہ اس کو واضح کیا جانا چاہیے جو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایم ماں کا مسلک بتلاؤں گا اس سلسلے میں جہاں تک شوافے کا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ معزن اقامت پوری نہ دے لے اس وقت تک لوگ جو ہیں نماز کے لیے کھڑے ہی نہ ہوں یہ تو شوافے کا کہنا پوری اقامت کہہ لے تب لوگ کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ نماز شروع کر دے یہ تو ہے شافے کا کہنا اور امام مالک کے بارے میں یہ آتا ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب اقامت جیسے ہی شروع ہو لوگ اسی وقت کھڑے ہو جائیں یہ امام مالک کا اور عام علماء یہی بات کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں ان کا عمل یہ ملتا ہے کہ جب قدقامت صلاح کہتے تھے محسن تب وہ کھڑے ہوتے تھے تیازت ان کامل ہے اور حنفیہ کا امام ونیفہ رحمت اللہ اور کوفی جو علماء ہیں کوفے کے ان کا یہ ہے کہ یہ کھڑے ہوتے ہوں تھے جب معزن حیال صلاح کہے ایاح کہنے پر کھڑے ہو جائیں اور قدقامت مطلح کہنے پر ہنفیہ امام ونیفا کہنا ہے امام جا اللہ اکبر کہہ دے تاکہ بیچ میں گیپ نہ آئے قام اصلاح ہوا وہ اللہ کے کہہ دے یہ ہے عنافیہ کا کہنا لیکن جو حدیثیں اس وقت تک سامنے آئی ہیں اس سے جو بات بالکل کھل کر معلوم ہوتی ہے اور اسی کو ترجیح ہوگی کہ وہ تو ایک جواب کی صورت ہے جائز تو یہ بھی ہے کہ صاحب پوری قامت ہو جائے جیسے جا وہ کہہ رہے ہیں تب کھڑے ہوئی لیکن یہ مطلب نہیں کہ شفافے اس کو غلط کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کھڑے ہی نہ ہوا جائے حدیث جو سامنے ہیں اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ لوگ تو جب کھڑے ہوں جب امام کو دیکھ لیں کہ امام اپنی آ, آ چل, چل پڑا ہے نماز پڑھانے کے واسطے مسلح پر جانے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے کیونکہ آپ جب فرمائیں کہ یہ کام اس طرح کرو وہی اصل مسئلہ بن جائے گا جب آپ فرمانے کہ تم مت کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کہ میں نکل کے آیا تو معلوم ہوا کہ امام جب اپنی جگہ سے چاہے اس کا حجرا ہے اور چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ سے جب اٹھ کر چلے نماز کے لیے اسی وقت لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ امام اس وقت ہی چلے گا کہ جب کے نماز کا وقت ہوگا اور اقامہ شروع ہو جائے گی یہ ہے بات تو قدقامت مت اصطلاح تک رک کر باقاعدہ بیٹھنا یہ صرف حضرت آنس رضی اللہ ثابت ہے لیکن تمام علماء جو ہیں عام علماء وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مستحب یہی ہے آہ یہ جو امام نووی کہہ رہے ہیں کہ وہ عام وہ عام مت العلما اناصحب و یقوم ان و اِزاخر یہ امام نووی کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عام علماء یہ اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ جب معذن اقامہ شروع کرے لوگ اسی وقت کھڑے ہو جائیں وحدثنا <تصفيق> يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن من الشهاب نبي سلم ابن عبد الرحمن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتا من الصلاة فقط أدرك الصلاة یہ <تصفيق> إمام مالك کی روایت ہے ابن شہاب ابو سلمہ ابو حرا بیچ میں دو راوی ہیں صحابی اور امام مالک کے بیچ میں حقیقت یہ ہے کہ امام ابو ونیفا اور امام مالک جو ہیں یہ بہت قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بیچ میں دو واسطے آتے ہیں صحابی اور ان کے ان کے حضرات امام ابو عنیفا کے بیچ میں تو کہیں کہیں ایک ہی ہے واسطہ ہے اس کے بعد صحابی آ جاتے ہیں تو وہاں تو جو حدیثیں ان تک پہنچ گئی ہیں وہ بعد میں محدثین تک پہنچتے پہنچتے تو کئی واسطے بن جاتے ہیں اس بات کا اس فرق کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حنفیہ کا یا مالکہ کا مسلک جو ہے وہ فلانی حدیث میں جو کمزور ہے بھائی تمہارے نزدیک کمزور ہے محدثین کے نزدیک کمزور ہے لیکن کو ضروری نہیں ہے کہ امام ونیفا امام مالک کے نظیر کمزوروں کیونکہ واسطے بہت کم ہیں وہاں جب واسطے بڑھ جاتے ہیں تو کمزوری کا امکان ہے خیر یہاں سے ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ آ رہا ہے ابو حریر رضی اللہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکت پالی اس نے نماز پالی فقط ادرک اصلا یعنی ایک رکت بھی اگر جماعت کے ساتھ مل گئی تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ پوری جماعت کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی اب چار رکت کی نماز ہے عصر کی نماز ہے زور کی نماز ہے امام کے ساتھ ایک رکت ملی تین رکت ہے تو اپنی پڑھا وہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو ثواب ایک رکت کی جماعت کا ملے گا صاحب جماعت ایک رکت کی حی... ہے نماز ایک رکت کی تھوڑی ہے نماز تو چار رکت کی ہے قیاس تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک پڑی امام کے ساتھ تو ایک رکت جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا تین رکتوں کا ثواب کم ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلامی قیاس نہ ہوگا شر قیاس یہی ہے اور حدیث میں آ گیا کے ساتھ جب ایک رکت مل گئی تو اب اس کو یوں سمجھیں گے کہ پوری نماز اس کی جماعت کے ساتھ ہو گئی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اچھی بات ہے جب یہ بات ہے تو خوب دیر کا یہ تو ہمارا سمجھنا ہو جائے گا یہ تو اسلام کی, کی طرف سے ایک مہربانی ہے اچھا سا واحد ہر من لو یہ ہے اس میں بھی جو ابو حریک کی بات ہے رکت ہے من اصرات کی مال امام ہی فقط ادرک اصلات کیونکہ مال امام کا لفظ اس میں نہیں ہے تو اس حدیث کے اندر مال امام کا لفظ کہ جس نے نماز کی ایک رکت امام کے ساتھ پالی اس نے گویا نماز پوری پالی <تصفح> حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرض حدثوه عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الأسر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العسرة اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی ایک رگت پالی قبل اس کے کہ سورج نکل آئے اس نے صبح کی نماز پالی ظاہر ہے کہ سورج نکل گیا ایک رگت پڑھنے کے بعد تو ایک رگت کب پڑی جا رہی سورج نکلنے کے بعد تو آپ فرماتے ہیں صبح کی نماز اس کو مل گئی اور اسی طرح جس نے اصر کی ایک رکت اس کو مل گئی سورج کے غروب ہونے چھپنے سے پہلے اس نے اثر کو پا لیا یہ ہوا ایک رکعت مل گئی تو تین رکعت جو ہے بعد میں ہوئی اصر کی نماز اس کی ہو گئی یہ اس حدیث کا الفاظ ہوئے معنی کیا ہے اس میں علماء نے بہت غور کیا اور فکر کیا امام تہاوی جو ہیں وہ تو یہاں یہ معنی بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فجر کی اور اثر کی ایک رکت کی نماز ایک رکت پڑھنے کا بھی وقت مل گیا اس کو پوری نماز اس کے ذمے ہو گئی یہ ہے اس کا مطلب مثلا ایک شخص کافر تھا وہ اس وقت مسلمان ہوا کہ اس کو اثر کی ایک رکت کا وقت اس کو اس کو ملا ہے پوری نماز اس کے ذمہ واجب ہے ایک عورت تھی کہ جو آ, یوں سمجھیے کہ پیریڈ ہے اس کے اس کے پیریڈ ختم ہوئے اس وقت کہ اصر کی ایک رکت کا وقت اس کو مل رہا ہے یہ فجر کی ایک رکت کا وقت مل رہا ہے اس کے ذمہ فجر اور اثر کی نماز واجب ہے ایک مجنون ہے دیوانہ ہے اب ظاہر ہے کہ دیوانے کو پر تو نماز فرض نہیں ہے لیکن اب اس کو افاقہ ہوا ہے اس بیماری سے اس وقت جس وقت کے ایک رکت جو ہے اصر کی نماز کا وقت ہے یا ایک رکت فجر کی نماز کا وقت ہے پوری نماز اس کے ذمہ واجب ہے ایک نابالغ بچہ ہے وہ بالغ اس وقت ہوا ہے کہ ایک رکت جو ہے عصر کی نماز کا وقت اس کو مل رہا ہے یا اسی طرح سے ایک رکت جو ہے اس کو فجر کی نماز کا وقت مل رہا ہے تو نماز اس کے ذمہ فرض ہو گئی یہ ہے امام تہاوی کا کہنا کہ بھائی اس حدیث کے معنی یہ ہیں شاید جہاں تک سوافے کا مالکیہ کا اور حنابلہ کا کہنا ہے کہتے ہیں وہ تو اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ بھائی اگر ایک رکت پڑھ لی پھر سورج نکلا ہے فجر کی ایک رگت پڑی پھر سورج نکلا ہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد ابھی اگر اس کی اس نے دوسری رگت پڑھ رہا ہے اس کی ہو گئی نماز اسی طرح سے اثر کی نماز جو ہے اگر اس کی ایک رکعت ہو گئی تین رکتیں جو ہیں سورج چوکنے کے بعد ہو رہی نماز ہو گئی یہ سادہ سادہ مطلب ہے ہمارا مسئلہ کہ حرافیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو بڑی عجیب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک فجر کی اس کا جہاں تک مغرب کی نماز کا اثر کی نماز کا تعلق ہے حنافیہ کا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے ایک رکت اگر اس کو اپنے وقت کے اندر مل گئی سورج غروب ہونے سے پہلے پھر سورج غروب ہو گیا بقی رکتیں سورج غروب ہونے کے بعد پڑ رہا ہے حنافیا کہتے ہیں کہ بالکل ہو گئی نماز اس کی اثر ہو گئی لیکن فجر کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی اگر ایک رکت سورج کے نکلنے سے پہلے پڑی اور دوسری طرح سورج نکلنے کے بعد جو مالکیہ نے سمجھا ہے یہ تو ہے لیکن اصل میں ایک اور حدیثیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ سورج کے نکلنے کے وقت میں آگے آئیں گی وہ حدیثیں تو سورج کے نکلنے کے وقت میں اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں نہ پڑو جب آپ نے منع فرما دیا ہے تو اس منع ہوئے جس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس وقت جو ہے نماز ہونی نہیں چاہیے یہ آ... ہے دوسری حدیث ہیں ابھی کہتے ہیں کہ اس میں تو معلوم ہوا کہ نماز ہو گئی اس میں آپ منع کر رہے ہیں دونوں میں ٹکراؤ ہے جب دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ان حدیثوں سے اب نہیں نکل رہا جب حدیثوں سے نہیں نکل رہا مسئلہ تو اب کہتے ہیں ہم قیاس کریں گے اور قیاس یہ کہہ رہا ہے اس بات کو بہت ہے تو ذرا عقل کی بات تھوڑی توجہ سے سمجھ میں آئے گی قیاس کہتے ہیں کہ قیاس ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ مغرب کے وہ اثر کی نماز جو شروع کی گئی ہے وہ شروع کی گئی ہے کہ جبکہ سورج کے چھپنے کا وقت ہے اور یہ وقت مکھرو ہے نماز کے لیے سمجھ میں آیا آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ نماز اثر کا اصل وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج کی روشنی میں زردی نہ آ جائے جب زردی آ جائے پیلی پڑ جائے اس کی دھوپ تو یہ مکرو وقت شروع ہوتا ہے تو مکرو وقت میں اس نے نماز شروع کیا ناقص ہے وقت اس واسطے اگر ناقص وقت میں شروع کی گئی ہے سورج غروب ہو گیا تو اس نے پڑھ لی تو ناکی ادا ہوئی ناقص واجب کی تھی اپنے اوپر ناکی ادا ہو گئی ہو گئی اس کی نماز جیسی تھی بجر میں جو ہے وہ سورت یہ ہے کہ جب تک کہ سورج کا کنارہ نہیں نکلتا اس وقت نماز کا صحیح وقت ہے مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ مخرو وقت ہے نماز کا وقت ہے تو صحیح وقت میں شروع کی گئی جب صحیح وقت میں شروع کی گئی تو صحیح وقت میں ختم ہونی چاہیے نہ وقت میں کیسے ختم ہوئی یہ ہے انفیہ کا کہنا لیکن بات جو ہے واقعی انفیہ جو بات کہہ رہے ہیں چاہے وہ عقل کے مطابق ہی کیوں نہ ہو لیکن حدیث کے مطابق نہیں ہے اسی واسطے حنفی فقہا کو ان حدیثوں کا جواب دینا بہت بھاری ہو رہا ہے اور بہت مشکل اس مسئلے کو وہ قرار دے رہے ہیں جہاں تک حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے وہ اور اسی طرح دوسرے ہمارا کابیر وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں جو ہے اب یہ بات نہیں چلے گی لہذا ہمیں مان لینا چاہیے کہ شافے کا مالکیہ کا عنابلہ کا جو مسلک ہے جو ظاہر حدیث کے مطابق ہے وہ وہ بس اب ٹھیک ہے کیونکہ کوئی دوسری مقابلے پر حدیث نہیں وہ اللہ وقت ہو گیا باقی حدیث ہیں جو اس سے متعلق ہیں آئندہ ہفتے ان شاء اللہ وقار ان اما انبر جبریل علیہ السلام قد نظر فصل رسول اللہ صلی فقال علیہ وسلم بن المر مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نزل صلیت صلیت صلیت صلیت صلیت يحسب خمس صلوات تو گزشتہ ہفتے جو ہیں وہ دو مسئلے آئے تھے اور اس سے متعلق حدیثیں تھیں ایک تو یہ کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں تو دو باتیں اس میں آئی تھیں ایک تو یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب مجھے دیکھو تم میں نکل کے آ گیا ہوں تب تم لوگ کھڑے ہوا کرو تو اس سے یہ مسئلہ نکلا تھا کہ امام جب اپنی جگہ سے اٹھ کر نماز کے لیے چلے تو جیسے جیسے اس کو لوگ دیکھتے جائیں تو اس کو دیکھ کر کے اٹھتے جائیں مثلا مان لیجے کہ پوری مسید یہ بھری ہوئی ہے مقتدیوں سے امام جو ہے ابھی پیچھے ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب نماز شروع کرنے کے لیے امام جیسے آگے بڑھتا جائے تو جس سب والوں کے آگے سے بڑھیں گے وہ سفوالے کھڑے ہوتے جائیں گے یہ ہوگا اس کا حاصل اور اگر سامنے سے آ رہا ہے تو پھر تو یہ کہ آگے کے سفوال اور تمام جو بھی دیکھیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے یہ تو اس مسئلے کا حاصل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے حدیثوں سے معلوم ہوا تھا کہ صحابہ الطبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے ہم اپنی صفیں درست کر لیتے تھے تو یہ دو چیزیں آئی ہیں اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے کھڑا ہونا اور صفوں کو درست کرنا ہے یہ صحیح بات ہے تاکہ امام اپنی جگہ پہنچ کر کے اور وہ نماز اقامہ تکبیر کے بعد تاخیر نہ ہو فوراً نماز شروع ہو جائے یہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب امام اپنی جگہ سے چل پڑے تب تو ضرور کھڑے ہو جانا چاہیے اگرچہ میں نے کہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بھی آیا ہے کہ وہ خط قابل صلاح کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے اور حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حیاح کے اوپر کھڑے ہو جائیں لیکن حدیث جو بات معلوم ہوتی وہ یہی ہے لہذا ان پر عمل ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا کہ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز شروع کی اور ابھی ایک رکت پڑی تھی اپنے وقت کے اندر کہ سورج نکل آیا تو اور دوسری رکت جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے تو نماز اس کی ہو گئی اسی طرح سے اصر کی نماز اس نے شروع کی سورج ایک رکت پڑی تھی یہ دو اور سورج چھپ گیا بقیہ رکعتیں اس کے بعد جو ہیں ہو رہی ہیں نماز اس کی ہو گئی کیوں ایک رکعت بھی اپنے وقت کے اندر اگر پالی تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یہ ان حادیسوں سے معلوم ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ حنفیہ کا مسلق جو ہے وہ فجر کی نماز میں یہ ہے کہ اگر ایک رکعت وقت کے اندر ہوئی اور پھر اس صورت نکل آیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی لیکن جو دلیلیں ہیں وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں اس میں بہت تعویل کرنی پڑتی اس واسطے بعض علماء کا حنفی فقہ کے اندر ہی یہ کہنا ہے کہ بھئی جب حدیث اتنی واضح ہیں تو پھر مغرب اور فجر میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ دو مسئلے آ اب یہاں سے تیسرا مسئلہ ہے اوقات نماز کا ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز جو مشہور خلیفہ ہیں اور تابعین میں ہیں انہوں نے اثر کو مؤخر کر دیا ذرا کچھ یعنی تھوڑی دیر سے اثر پڑ رہے تھے تو اور جو ہیں انہوں نے جو بھانجے ہیں حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے انہوں نے جو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام اترے تھے اور رسول اللہ وسلم اللہ کے آگے امام بن کر نماز پڑھی تھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو روبا یعنی مطلب یہ ان کا یہ پوچھنے کا یہ کہنے کا ٹوکنے کا یہ تھا بیچ میں کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ رسول اللہ وسلم اللہ کے امام بنے تم کیا بات کہہ رہے ہو مطلب اچانک ایک دم سے سمجھ میں نہیں آئی بات ان کو تو یہ اس لیے انہوں نے ٹوکا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو تم سمجھ کر کہہ رہے ہو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بشیر اپنے ابی مسعود سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو مسعود سے سنا اور وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جبریل اترے اور انہوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے گویا پانچ گن کیا بتایا جیسے کہتے ہیں نا بھائی میں نے ایک نماز پڑھی میں نے نماز پڑھی میں نے نماز پڑھی میں نے نماز پڑھی میں نے نماز اس طرح سے پانچ مرتبہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اظہر جبریل نے آ کر کے امامت کی تھی اس سے مانا یہ نہیں ہے کہ وہ اظہر جبریل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے یہ تو تعلیم کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ اوقات نماز کی تعلیم دیں یہ تو یہاں تک ہو گئی حدیث ابھی اس میں اوقات کا پتہ نہیں چلا صرف اتنا معلوم ہوا کہ جبریل نے آ کر امامت کی تھی آگے حدیث آ رہی ہے أخبرنا يا حيى بن يحيى الطميمي قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب أن أمر بن عبد العزيز أخل الصلاة يوما فدخل علي عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن الشعب أخل الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد أليمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله سلام ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله ثم رسول ما تحدث يا او ان جبرایل جبرایل علیہ السلام هو اقام لرسول اللہ علیہ وسلم وقت عر وا قزالی کا کانا بشیر وبن ابھی مسودی قال عور و القدنی آئے شہزن صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ و شمسی حجرتی ابن شحاب زہری سے روایت ہے تو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک دن نماز موخر کر دی دیر کی کون سی نماز اس میں ذکر نہیں پچھلی حدیث میں اثر کا ذکر ہے اس پہ عرو ابن زبیر جو ہیں وہ آئے وہاں اور ان کو خبر دی عمر ابن عبدالعزیز کو کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز مؤخر کر دی تھی اس حالت میں کہ وہ کوفے میں تھے کوفے کے گورنر تھے تو ان پر ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مغیرہ یہ کیا ہے یعنی مطلب تم نے نماز کو دیر کیوں کر دی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جبریل اترے تھے اور نماز پڑھی تھی پھر رسول اللہ صلیٰسم نے نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ نے نماز پڑھی پھر نماز پڑھی انہوں نے تو رسول اللہ صلیٰسلم نے نماز پڑھی پھر جبریل نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلیٰسرم نے پڑھی پھر جبریل نے پڑھی تو رسول اللہ سلسلم نے پڑھی وہی پانچ مرتبہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہادہ امیرتا اسی کے مطابق آپ کو حکم دیا گیا مطلب کیا ہے یہ جس وقت کے اندر میں نے نماز آ کر آپ کے ساتھ پڑھی ہیں انہی اسی وقت کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پھر عمر ابن عبدالعزیز اوروا سے کہا کہ دیکھو تم کیا حدیث بیان کرتے وبا کیا جبریل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوقات نماز کی تعین کی تھی تو نے کہا کہ اسی طرح بشیر ابن مسعود حدیث بیان کرتے تھے اپنے والد سے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج ان کے حجرے میں ہوتا تھا قبل اس کے کہ وہ شاید ظاہر ہو تو حجرہ چونکہ ہے کہ دیواریں جو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ مثلا یہ مسجد ہے مان لیجئے تو اگر ہم قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو حجرہ عائشہ بائیں طرف ہے اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا ہوا تھا اور اس حجرے کا سہن جو تھا وہ اس طرف تھا پیچھے یوں کہ یہ کہ اس وقت جو باب جبریل سے اگر آپ آئیں گے مسجد میں جو یا, یا یوں کہ یہ کہ آپ کے قدم مبارک جس طرف ہیں وہ جگہ ابھی بھی چھٹی ہے مسجد کے اندر ہے وہ جگہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حجرے کا سہن تھا تو ظاہر ہے کہ جب حجرہ بھی چھوٹے تنگ سہن بھی چھوٹا اس کی دیواریں بھی چھوٹی تو دھوپ ابھی جو ہے وہ حجرے کے اندر پہنچ رہی ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر سورج نیچے چلا جائے گا تو پھر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ حجرے کے اندر نہیں پہنچے گا یہ بات ذہن میرانی رہنی چاہیے کہ وہاں قبلہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے مسجد نبوی کے اندر تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو صحن کی طرف ہے تو سین کی طرف جو ہے ادھر سورج غروب ہو رہا ہے ادھر سے جو روشنی اندر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سورج اونچا ہے اگر سورج نیچے ہوتا تو دیوار جو ہے سہن کی اس کی وجہ سے دھوپ اندر نہ آتی تو حاصل یہ ہوا اس کا کہ اس کے لیے محدثین اور امام مسلم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اثر کا وقت جو ہے وہ جب کہ کافی سورج اونچے رہے اونچائی پر رہے اسی وقت عصر کی نماز جو ہے پڑھی جاتی ہے یہ ہے اس کا حاصل حدثنا ابو بکر بکربی شعیب ومر ناقد حد حدثنا سفیان قالت كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو والشمس ومسط في حضرت لم یفی الفیع بعد وقال ابو بکر لم يظهر الف بعد تو وہی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میرے ہجر کے اندر اس کی روشنی آتی ہوتی تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ابھی سایہ اس کا وہاں سے ہٹتا نہیں تھا اس کے سورج کی دھوپ کا بعد میں وہاں سے ہٹتا تھا حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد المسنى قالا حدث قال حدثنا معاد وهو ابن حسام قال حدثني أبيا قتاد نبي أيوبا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يهضر الأسر فإذا صليتم الأسر فإنه وقت إلى أن تصفر, تصف إلى أن تصفر الشمس فیضا صلی <اللحل> روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھو تو وہ وقت ہے فجر کا یہاں تک کہ سورج کا سینگ نکلا سرن کو کہتے مطلب کیا ہوا اس کے سورج کے جو ہے اوپر کا حصہ تھوڑا ہی سے نکلے اس وقت تک کے لیے فجر کا وقت ہے اور جب نکلنا شروع ہو جائے سورج ذرا سا بھی ظاہر ہوگا اب فجر کا وقت ختم ہو لیا پھر جب تم زہر پڑو تو وہ وقت ہے زہر کا کب تک جب تک کہ اثر کا وقت نہ ہو جائے آپ نے یہاں یہ نہیں بتایا کب ہوگا اثر کا وقت فریض اصل لہ تو ملاسر پھر جب تم اثر پڑو تو وہ وقت ہے اثر کا جب تک کہ سورج جو ہے وہ پیلا نہ پڑ جائے یعنی دھوپ جو ہے جب وہ پیلی ہو جائے گی تو اس وقت تک عصر کا وقت ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج جو پیلی جب دھوپ پیلی ہو جائے تو اب نماز سے رک جائیں اگر اس دن عصر کی نماز نہیں پڑی تو نماز پڑی جائے گی سورج غروب ہونے تک لیکن یہ وقت مخرو ہوگا عصر کی نماز کا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے تو سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پہلے جو ہے عصر کی نماز پڑھ لینے چاہیے وہی اس کا وقت صحیح ہے اس کے بعد وقت مکرور شروع ہو جاتا ہے کوئی داثل نہیں تم المغرب جب تم مغرب کی نماز پڑھو تو یہی وقت ہے مغرب کا جب تک کہ شفق جو ہے وہ نہ گر جائے اب شفق کے بارے میں جو ہے وہ روایتوں میں صحابہ کے اقوال میں اور اسی بنا پر ائمہ کے اقوال میں بھی فرق ہے تینوں امک جو ہیں امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ شفق کہتے ہیں سرخی کو سورت کے چھپ جانے کے بعد جب سرخ جو سرخی رہتی ہے ہورائزن پر اس کو کہتے ہیں شفق جب یہ سرخی ختم ہو جائے تو اب عشاء کا وقت جو ہے شروع ہو گیا کا وقت ختم ہو گیا امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں شفق جو ہے وہ اصل میں سفیدی کو کہتے ہیں سرخی کے غائب ہو جانے کے بعد پھر ہورائزن پر سفیدی آتی ہے اس سفیدی کے جانے کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور موری کا وقت وہاں ختم ہو جاتا ہے یہ ہے حنفیہ کا اس لحاظ سے شوافے اور دوسرے امہ کے نزدیک عشاء کا وقت جلدی شروع ہوتا ہے حنفیہ کی ہاں عشاء کا وقت دیر میں خط شروع ہوتا ہے یہ تو ہو گئی بات اس لحاظ سے لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے جو آج کل ڈگریوں سے دیکھتے ہیں اس میں جہاں تک فقہ کا تعلق ہے بارہ ڈگری کی رائے تو حنفی فقہ میں کسی نے نہیں دی ہے لیکن پندرہ اور اٹھارہ کی رائے ضرور ہے لیکن اس وقت عمل دنیا کے مختلف حصوں میں جو دیکھنے میں آتا ہے وہ پندرہ ڈگری کا ہے ہندوستان بھر میں پندرہ ڈگری ہی پر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کے چھپنے کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عشاء کی اذانیں میں سنتا رہا ہوں جہاں حنفی فقہ پر عمل ہو رہا ہے جیسے فجر کی نماز جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سورج نکلتا ہے اسی طرح سورج چھپنے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے تو پندرہ ڈگری کا جو ہے یہ صحیح ہے ہاں احسیات کے طور پر کوئی اٹھارہ ڈگری پہ جا کے پڑے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن اس میں بھی میں یہ بات بتلا دوں کہ چونکہ یہ فقہا کی اگر رائے مختلف بھی ہوں تو عشاء کی نماز اگر اٹھارہ ڈگری پر پڑھنی بھی ہو تو مغرب کی نماز کو سترہ ڈگری تک مؤخر نہیں کیا جائے وہ جو ہے پندرہ سے پہلے پہلے ضرور پڑ لینی چاہیے کیونکہ پندرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مخت اختلافی وقت کے اندر مغلی کی نماز نہ پڑھی جائے وہ اتنی دیر کریں گے تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے واللہ عالم تو فیض اصل نہیں تم علیشا پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھو تو وہ وقت ہے آدھی رات تک جس طرح سے اثر کا وقت جو ہے سورج کے پیلا ہونے تک صحیح وقت ہے اس کے بعد مکرو ہے تو فجر اس کی, عشاء کی نماز کا مستحب وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے لیکن آدھی رات کے بعد اس کو یہ کہیں گے کہ وقت مستحب تو نہیں رہا لیکن مکرو بھی نہیں کہتے اچھا یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائیں لیکن فجر ہونے سے پہلے بھی اگر پڑھ لی گئی تو نماز جو ہے وہ ادا مانی جائے گی فجر کی اس کو قضا نہیں کہیں گے ہم؟ عشا کی عیشا کی جی کی نماز جو ہے وہ فجر ہونے سے پہلے اچھا حد عبید اللہ ابنبری قالہ حدسنی ابی قال حدثنا حدثن شعبان قطع ابی ایو وسم و یاہبن مالک الزدی و قالو المراغی و المراغ حی المن الزد اند اللہ ابن عمرن ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت لم تحضر تحدر ووقت وقت ما لم تصفر الشمس وہ وقت المغرب عالم یسقطی وقت الشا نصف اللہ وقت الفجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ اثر کا وقت نہ آ جائے اور اثر کا وقت جو ہے سورج کے پیلا ہونے تک ہے اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق جو ہے وہ نہ ختم ہو جائے اور عشا کا وقت آدھی رات تک ہے اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج نہ طلوع کر جائے احمد ابن ابراہیم اقدوری کال حدنا آبد سمت کال حدسنا کال حدسنا قطع ایوب انب ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت زوری اذا زالت الشمس و کان ذل رجوری کت مالم تحض وقت العصری وقت السلاط المغری مالم یغیب شفق وقت الصلاۃ ایشا الاسف لوسخت الصلاط میں فضری مالم تتل المس فیضا سلاۃ فام سی کان سلا فینا تترو بین کر روایتیں آ رہی ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت اس ہے جب سورج ڈھلے سر وکان ہی مالم تازہ یہاں اصل تو عربی کے الفاظ اگر اگر براہ راست سمجھ میں آئے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی مگر میں ترجمہ کرتا ہوں اور آدمی کا سایہ ہو اس کی لمبائی کے برابر جب تک اثر کا وقت نہ آ جائے یہ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کے حنفی جو مسلک ہیں وہ اس کی اس سے تائید ملتی ہے فرماتے ہیں کہ صورت جب زائل ڈھل جائے اور سایہ جو ہے اس کا آدمی کے برابر ہو جائے تو اب یہاں تو جو جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سمجھ سایہ کے معنی کیا ہوئے اصل میں جب سورج جو ہے چونکہ بائیں طرف کو چلتا ہے تو بائیں طرف جب چلتا ہے تو جیسے ہی اوپر آئے گا تو کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے اس کا سایہ ضرور پڑے گا کیونکہ سورج ادھر کو جا رہا ہے بائیں تو سایہ پڑے گا اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی لہذا یہ سایہ بالکل سینٹر میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج بالکل اوپر ہے اور جب سایہ ذرا سبھی ادھر کو سرکے گا اب یہی زہر کا واشرو ہو رہا ہے یہ تو ہے زوال اسی کو کہتے ہیں اچھا صاحب اب یہ سایہ بڑھنا شروع ہوا کیونکہ سورج ادھر کو جا رہا ہے تو سایہ ادھر کو ہٹ رہا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے تو جو چیز بھی آپ نے لگائی اگر آدمی کھڑا ہوا ہے پانچ فٹ کا آدمی ہے تو جس کا سایہ بھی جب پانچ فٹ کا ہو جائے یہ ہے مطلب اور اس میں فقہ کہتے ہیں کہ جو سایہ اس کو نکال کر کے تو اس کا اصل سایہ کو جو ہے اس کو نہیں شمار کریں گے نا اس سے ہٹ کر کے مسل ہو جائے جو بھی چیز آپ نے لگائی کوئی آدمی کھڑا ہے پانچ فٹ کا آدمی ہے تو پانچ فٹ ایک اور جو اصا اصلی ہے وہ جو بھی ہے اس سے ان دونوں کو بلائیے تو یہ ہو جاتا ہے سایہ مثل شواف انابلہ اور مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مسل ہو جائے سایہ کسی چیز کا تو اثر کا وقت شروع ہو گیا مغرب کا اور زہر کا وقت ختم ہو گیا حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں جب دو مسل ہو جائے تب جو ہے وہ زہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور اثر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا کہنا ہے جہاں تک صاحبین کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں شفافے کے ساتھ ہیں ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ یوں یہ کہ ایک مثل پر زہور کا وقت ختم ہو کر اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن بہرحال اس میں چونکہ دو رائے آئی ہیں تو حضرت شاہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس میں ایک بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب روایتیں اور اقوال فکا کے آ رہے ہیں سامنے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک سائے تک جو ہے وہ تو ہے متفق علیہ وقت ظہر کا لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اتنے وقت کے اندر پڑھی جائے نماز تاکہ متفق علیہ ہو جائے نماز لیکن ایک سائے سے لے کر دو سائے تک جو ہے یہ وقت جو ہے مشترک ہوگا یعنی ظہور کا وقت بھی ہے عصر کا وقت بھی ہے کیونکہ بعض اما کے نزدیک اثر کا وقت شروع ہو گیا بعض اما کے نزدیک ابھی مثلا امام منیفا کے نزدیک ابھی زہر کا وقت باقی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے مثلا مسافر کے لیے بہت مشکل ہے کہ ظہر کو اپنے اول وقت کے اندر اور اثر کو جو ہے اپنے وقت کے اندر اگر پڑھے تو جو ہاں جو ہے مسافر کے لیے جمع ہے وہ شاہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت کے اندر اگر کر لے گا وہ جمع تو اس کے معنیٰ یہ ہو گئے کہ ظہر بھی ہو گئی اس کی ایک لحاظ سے اپنے وقت کے اندر اور اثر بھی ہو گئی وقت کے اندر کیونکہ یہ مختلف مشترک وقت ہے یہ شاہ صاحب نے ایک بات کہی ہے اور میں نے کسی فقہاں میں اپنے فقہاں میں نفی فقا کے اندر کسی کی یہ بات نہیں سنی تو مہاراج بہت اچھا انہوں نے نقطہ پیدا کیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس اثر کا وقت جو ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج جو ہے وہ پیلا نہ ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جس وقت شفق نہ غائب ہو جائے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت جو ہے فجر کے نکلنے سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک ہے جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نماز سے رک جاؤ اس لیے کہ نماز شیطان کے وہی سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں کو نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا علماء نے اس کے معنی یہ نکالے ہیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے وہ شیطان جو ہے وہ اپنے سیگوں کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ اس وقت جو کوئی عبادت کرے تو شیطان کی عبادت سمجھی جائے تو شیطان اپنی, اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے یہ مطلب نکالا ہے بین کر شیطان کا اس لیے چونکہ سورت کے پجاری جو ہیں وہ صورت کے نکلنے کے وقت اس کی پوجا کرتے ہیں رسول اللہ تعالی وسلم نے دراصل اس بات سے روکا ہے اس وقت کوئی نماز نہ پڑی جائے عمد بن يوسف الازده قد حدثنا عمر بن عبد الله بن الرزين قال حدثنا عبراهيم يعني ابن طهن عن الحجاج وابن ابن الحجاج انقطاة نبي ايوب عبد الله بن عمر بن العاس انه قال إلى رسول الله سلام عن وقت الصلاة فقال وقت الصلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت الصلاة الظهر إذا زالت الشمس من بطن السماء ما لم تحضر العثى ووقت الصلاة العثري ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول و وقت العشاء الى ش الليل مضمون و ش وقت الصلاۃش مض حاسی کی ہے اور مضمون الفاظ کا صرف فرق ہے عربی کے الفاظ کا حد ابن سعید مانی الازرق قال حدثنا عساق بن حد قال حدثنا سفيانا عن القمى بن مرسد عن سليمان بن بريد عن, عن نبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت السلاة فقال له معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأزن ثم أمره فقام زهرة ثم أمره فأقام الأسراء والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين غابت شفقه ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء بعدما ذهب السلس الليل وصل الفجر فأسفر بها ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص نے آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں آپ نے اس سے فرمایا ہمارے ساتھ دو دن ٹھہر کر کے نماز پڑھو تو اس کے بعد جب سورج جیسے ہی ڈھلا آپ نے حکم دیا بلال کو انہوں نے اذان دی پھر آپ نے حکم دیا نماز شروع کی جائے اقامت کہی زہر کی پھر اس کے بعد نماز ہو گئی پھر آپ نے حکم دیا کچھ دیر کے بعد جو بھی وقت تھا تو اثر کی اقامت کہی گئی جبکہ سورج اوپر کو تھا اور بیضاء بہ ان بالکل اس کی صاف دھوپ تھی تو اس وقت آپ نے اثر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز کی اقامت ہوئی کب جب سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے حکم دیا ایشا کی نماز کا وقت آیا کہ اس وقت نماز شروع کی جب شفق غائب ہو گئی پھر آپ نے حکم دیا فجر کی نماز کی جب فجر کی نماز کا وقت جب فجر طلوع ہوئی اسی وقت فوراً آپ نے فجر کی نماز پڑھائی پھر جب دوسرا دن آ گیا تو آپ نے حکم دیا اب جو ہے زہر کی نماز پڑھی ٹھنڈا کر کے بالکل اور انعام ردھا خوب ٹھنڈی کر کے نماز مطلب یہ دیر سے نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی سورج اونچا ہی تھا مگر اس سے زیادہ دیر کر کے پڑھی جو پہلے دن آپ نے سر کی نماز پڑھائی تھی پھر آپ نے مغرب پڑھی کب جب شفق غائب ہونے سے پہلے پھر عشاء کی نماز پڑھی جب ائی رات جو ہے چلی گئی اور فجر کی نماز پڑھی جب خوب اچھی طرح سے روشنی ہو گئی سورج نکلنے سے پہلے اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ پوچھنے والا نماز کے وقت کا کہاں ہے آدمی نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تمہاری نماز کے وقت اس کے درمیان میں ہے جو تم نے مجھے دیکھا پہلے دن میں نے جو پڑھا ہر نماز کا اول وقت اول وقت میں پڑھی تھی ہر نماز کو دوسرے دن میں نے آخر وقت میں پڑھی تھی ان کے بیچ بیچ میں جو اوقات ہیں یہی تمہاری نمازوں کے اوقات ہوں گے حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطل السماء ثم امره بالعصر والشمس مرتفعة ثم امره بالمغرب قبل أن يقع, يقع الشفاق ثم امره بالعشاء عند زهاب سلس الليل او بعضه الشك حرمي فلما أصبع قال إن السائل مابئی نا مارا توقتوں تو حدیثیں چل رہی اس وقت نماز نماز کے اوقات کے سلسلے میں پہلے بھی اس مضمون کی حدیث آ چکی اس میں یہ ہے وہی ہے کہ دو دن آپ نے نماز پڑھائی اور پہلے دن ہر نماز کے اول وقت فجر کی نماز غلص میں غلط کہتے ہیں ایسے وقت کو جس میں بالکل رات والا اندھیرا ہو تو ابھی فجر بس شروع ہی ہے اور بلکہ فجر کے وقت سے پہلے ہی وہ غلط کا وقت شروع ہو جاتا ہے جہاں ذرا روشنی فجر کی شروع ہوئی پھر وہ غلط کا ٹائم نہیں کہلاتا پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اسے اسفار کہتے ہیں تو پہلے وقت میں آپ نے فجر گلش میں پڑھی اور دوسرے وقت دوسرے دن آپ نے اسفار میں پڑھی باقی جو ہے ظہور اور اثر مغرب عشاء کے وقت پچھلی حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں وہی اس میں بھی ہیں جو بتایا جا چکے حدثنا محمد بن الله بن نميل قال حدثنا بي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن عبي موسى نبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم, بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بزرح نزالة الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلهم منهم ثم أمره فقام بالعصر والشمس مرتفع ثم أمره فقام المغرب حين بقعت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو قادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس سمہ اخر المغرب حتى كان سقوط الشفق سم اخر العشا حتیہ فتح السائل فقال الوقت بین یہ ابو موسا شریر عدی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سوال کرنے والا پوچھنے والا نماز کے اوقات کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے آیا آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو جبکہ پچھلی حدیثوں میں دوسرے راویوں سے جایا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ٹھہرو ممکن ہے یہاں اس سے مراد یہ ہو کہ آپ نے اوقات نماز کو بتلایا نہیں یہ مطلب ہے جواب نہ دینے کا یہ مطلب نہیں آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو اس لیے پچھلی حدیثوں میں اور اس حدیث میں اس لحاظ سے کوئی اختلاف نہ رہے گا کہ آپ نے یہ چاہا کہ اپنے عمل سے بتلا دیں بجائے اس کے کہ آ, اس کو الفاظ سے بتلاتے تو سمجھنا مشکل ہوتا اس لیے آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا دو دن تاکہ اور دو دن میں مختلف اوقات میں جب نماز پڑھ کے بتایا تو اس کے اچھی طرح سمجھ میں آیا چنانچہ آپ نے فجر کی نماز پڑھا, آ, آ, آ, شروع کی پڑھائی جس وقت کے فجر پھوٹ رہی تھی یہ ان شق تو وہی غلط پچھلی روایت میں جو لفظ غلط آیا تو میں نے بتایا تھا کہ جب فجر بالکل شروع ہوئی ہے اور ابھی اس کی روشنی ذرا بھی اس کا اثر نہیں پڑا ہے تو وہ ہے غلط اس میں اس کے لیے لفظ لا ان الفجر فجر ون اور ورنہ سلاح کا تو یار فو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے یہ مطلب یہ اندھیرا ہے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی میں جیسے پہچان لیتے ہیں تو یہ حالت کہ ابھی لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے یہ ہے وہ غلط کا ٹائم اس وقت آپ نے فجر پڑی پھر آپ نے حکم دیا زہر کی نماز کے قیام کا جس وقت سورج ابھی ڈھلائی ہے اور کہنے والا تو بس یہی کہے گا کہ ابھی تو آدھا ہی دن ہوا مطلب یہ کہ زوال جو ہے وہ بس ہوا ہی ہوگا منٹ دو منٹ تو آپ نے زہر کے لیے شروع کر دیا تو مطلب یہ کہ اس منٹ دو منٹ کے زوال پہ دیکھنے والے کو تو آسانی سے اندازہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دس منٹ پندرہ منٹ نہ گزر جائے تو اس لیے مگر آپ تو علم ہے اس لیے اول وقت آپ نے پڑھا تو میں نے جیسے کہا تھا کہ جیسے زوال شروع ہو زہر کا وقت شروع ہو گیا آپ نے اول وقت پڑھی تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ولقاق کہنے والا کہے کہ ابھی تو آدھا دن ہے ہاں کہ رسول اللہ صلیم سب سے زیادہ باخبر تھے تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی وقت ہو گیا تو آپ نے شروع کرائی پھر آپ نے حکم دیا عصر کی نماز کے قیام کا جبکہ سورج ابھی اونچا ہی تھا پھر آپ نے حکم دیا مغرب کے, قا... کے وقت مغرب کی نماز کا جبکہ سورت جو ہے وہ... غروب ہو گیا بس فوراً پھر آپ نے حکم دیا عشا کی نماز کا جبکہ شفق غائب ہو گئی اب شفق کا مسئلہ وہی ہے کہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ دوسرا اما کے نزدیک شفق کہتے ہیں لا... سرخی کو لالی کو اور فیہ کی ہاں جو ہے وہ سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے ہورائزن پر ان کے نزدیک وہ شفق ہے پھر فجر کی نماز کو آپ نے دوسرے دن موخر فرمایا یہاں تک کہ آدمی جب نماز پڑھ کے لوٹ کے آیا تو بس ولقائل و یقول قطل ارب سورج تو نکلیا, نکلیا نکلیا نکلیا نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اتنے موخر فرمایا کہ بس اب سورج نکل نہیں والا پھر آپ نے آ, زہر جو ہے وہ موخر فرمایا یہاں تک کہ وہ عصر کے وقت کے قریب ہو گیا جو گزشتہ دن آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی اس کے قریب وقت ہوا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھی پھر آپ نے اصر کو موخر کیا یہاں تک کہ جب آدمی اس سے لوٹ کر آیا تو کہنے لگا کہ تو صورت جو ہے وہ تو لال ہو گیا یعنی وہ جو چمکتی بھی دھوپ تھی اس کی اس میں فرق آیا پیلا تو نہیں پڑا کیونکہ وہ وقت مقرور شروع ہو جاتا ہے لیکن اس میں سرخی آ گئی پھر مغرب کی نماز پڑھی یہاں تک کہ شفق جو ہے وہ غائب ہو گئی تو شفق دونوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت ایک ہی رکھا ہے شفق کے غروب ہونے کے وقت میں اول وقت اور آخر وقت یعنی عیشا کا عیشا کا وقت جو ہے سفق کے غروب ہونے کے بعد ہے اور مغرب کا آخر حتّانہ ان دا سکوتی شفق شفق کے غائب ہونے کے وقت بس آپ نے پڑھی بس ابھی غائب نہیں ہوا تو آپ نے مغرب پڑھ لی تو عشاء کے وقت اس کے بعد شروع ہو جاتا پھر آپ نے عشاء کو مؤخر فرمایا یہاں تک کہ تہائی رات جب پہلی تہائی رات جو ہے وہ ہو گئی تب آپ نے پڑھا اس کو تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ وقت مستحب جو ہے وہ نصف رات تک ہے تو آپ نے پہلی سولو تہائی حصے کے ختم ہونے پر آپ نے نماز پڑھی پھر آپ نے پوچھنے والے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو دو دن ہم نے نماز پڑھی ہے ان دونوں دن کے وقتوں کے بیچ میں نماز کا وقت ہے تو اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی کہ نمازوں کے اوقات میں وسط رکھی ہے تاکہ لوگوں کو تنگی نہ ہو نماز ورنہ تو یہ کہ اگر گھنٹے منٹ طے ہو جاتے تو بڑی مشکل ہوتی حدثنا ابو, بكر ابن ابو قال حدثنا وقیعا بدر ابن عثمان بکر ابن ابو شعیبہ ابن عثمانبی واقع مصری حد دسنا حدیثی ابن نمیر قال فصل المغرب قبل ان عغیب شفق فلی تو اس میں لفظ آیا تھا قبل شمس سقطا گر جانے کے شفق گر گئی اگرچہ مراد اس سے وہی وہ تھی شفق غائب ہو گئی لیکن اس روایت میں قبل سفق ہے تو شفق غائب ہونے سے پہلے آپ نے دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھی حدسنا قطع قطعیب کال حدسن الس دوسری سند وحدثنا محمد بن الرمح قال اخبرنا علئیس عن بن شہب عن بینسید نبی سلم ابن عبد الرحمٰن قال ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال الحر فإن الحر من جہنم ابرضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم اللہ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو سے مراد دوپہری کی نماز ہے ظہور کی اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کی فہ اور کہہ کا لفظ بھی ہے ایک روایت میں قہ کے معنی تو ہوں گے جس کو الٹی کر دینا ہوتا ہے وہ قہ کہلاتی ہے اور فہ جو ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب سانس لینا جس کو ایک سانس لینے کا مطلب تو یہ سانس اندر لیا اور باہر پھینکا تو یہ فہ کہلاتا ہے تو جہنم کا یہ سانس پھینکنا ہے جو سخت اگر. تو اس کو حدیث میں حدیث. نہیں یہ نہیں ہے حدیث جو اس وقت حارون بن سعید بن سواد و و و سواد قال وقال قال وقال ان بكیر بكیر ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اليوم الحر ابردو فی الدل فیح جہنم کالا ابرت تو آپ آب نے فرمایا یہ ابو ریہ کی روایت ہے کہ جب گرم دن ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گر کی جو گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے سانس پھینکنا ہے سل تو اس واسطے اس سے بچہ جانا چاہیے تو نماز کو اول وقت پڑھنا بے شک مستحب ہے اور اس عقلی دلیل سے بھی عقری دلیل یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا نماز فرض ہو گئی نماز فرض ہو گئی تو اس کو ادا کر لینا چاہیے کیونکہ کیا معلوم کہ اگلے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اگر نماز نہیں پڑھی گئی کسی کا انتقال ہو گیا ظاہر ایک نماز اس کے دم میں رہے گی اس واسطے اول وقت پڑھ لینا چاہیے یہ اس فضیلت لیکن یہ دین رحمت ہے اس واسطے جب گرمی کا موسم آئے تو اب دوپہر میں گرمی میں ایسے علاقوں میں کہ جہاں ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اس میں نکل کے جانا گرم ہوائیں چل رہی ہوں لو لگ جائے آسان بات تو ہے نہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہی سمے میں آتا ہے ابراہ ابردو بہر کی حدیث سے کہ اثر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل پر نہیں بلکہ دو مثل پر شروع ہوتا ہے یہ امام ابونی فخر کہنا ہے محمد بن المسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبہ قال سمیت مہاجرن اب الحسن ابن و نبی قال مؤذن رسول نبی صلی اللہ عصل ابرت ابرت اوکالم فی الد الحر ابردر قال ابو ذرفاری رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کر ٹھنڈا کر یا آپ نے یہ راوی کو اس میں وہ صبح ہے کہ آپ نے ابرید ابرید فرمایا تھا یا انتظر انتظر یعنی مطلب ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو تو دو میں سے کوئی لفظ آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کا سانس پھینکنا ہے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو تو ابو ذر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب زور کی نماز پڑھی تو ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا ظاہر ہے کہ ٹیلے جو ہیں مدینہ منورہ کے ان کو تلول کہا جاتا ہے اور تلول ایسے ٹیلوں کو کہتے ہیں کہ جو پھیلا ہوا با ہو بالکل اٹھا ہوا اوپر کو نہ ہو بلکہ اوپر سے اس کے پھیلا ہوا ہونے چاہیے بچھے ہوئے جو ہوتے ہیں ویسے تھے ان کا سایہ بھی جب دیکھا اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورج اچھا خاصا نیچے کو جانے لگا تو وہی اسی کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لگ بھگ ایک مسل تو ہو گیا ہوگا ورنہ تو تلول کا سایہ تو نہ پڑے یہ ہے وہ دلیل امام ابو حنیفا کی وحدثنی عمر بن سواد وحرملت بن یحییٰ واللفز لحرملہ قال اقبرنا ابن وحاب قال اقبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی ابو سلم ابن عبد الرحمن انہو سمیع باہ ریرہ قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم اشتکت النار الی ربیہ فقالت یا ربی اکل بعضی بعضاں فاضین اللہ بن فسین نفسین فشتا, فشتا و نفسین فیف فو و شدو ماتا جیتو نمن الحر و اشدو ماتا جیت امین المحریر ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے مراد سے جہنم ہوگی کہ اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ پروردگار میرے تو بعض حصوں نے بعض حصے کو کھا لیا کھانے کا مطلب یہی ہوا کہ اتنی شدت ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ ٹھہر نہیں بس بے قراری ہے مطلب آگ کی شدت جہنم میں آگ کے شدت اتنی ہے تو وہ شکایت کی تو اللہ سبحان و نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی تو ایک سانس تو سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور یہی وہ گرمی کے شدت ہے کہ جو تم موسم گرمی میں پاتے ہو اور وہ جو ضمہریر کی وہ شدت ہے کہ جو تم سردی میں پاتے ہو ضمہریر بہت زیادہ ٹھنڈک کو اسی لیے جہنم میں دو عذاب ہوں گے ایک عذاب ہوگا جلنے کا آگ اپنا کام کر رہی ہوگی جلانے کا اور دوسرا جب اس سے چیخ و پکار ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی جل گئے جل گئے جل گئے خدا بندہ ٹھنڈک ٹھنڈک ٹھنڈک تو پھر وہ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا وہ ضمحریر کا عذاب ہوگا تو پھر وہ اتنا ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا کہ وہ بھی جلائے گی ٹھنڈا تو عذاب ہر صورت میں ہے تو یہ اللہ تعالی نے جانم کو دو سانس لینے کا جو ایک اجازت دی دنیا میں اس کے اثرات موسموں کے تغیر کی صورت میں پڑ رہے ہیں سائنٹیفک اس کی ظاہر کو کوئی تشریح نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی یہ خبر اللہ کی طرف سے دی ہے اللہ نے آپ کو بتلایا تو آپ نے ہم دنیا والوں کو بتلایا اب اس کو پیغمبر علیہ السلاط وسلام پر جن کا ایمان ہے اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو اسی طرح ماننا ہوگا ورنہ تو جہنم کی جہنم کیا چیز ہے اس کو سائنس کیا بتلائے گی لہٰذا اس کا سانس لینا اور اس کا اثر کیا دنیا پہ پڑ رہا ہے اس کو کیا بتلائیں گے لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سورج کا اثر پڑ سکتا ہے دنیا پر اور چاند کا اثر پڑتا ہے اور ستاروں کا پڑتا ہے تو اگر جہنم اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کا اثر کیوں نہ پڑے نہ پڑنے کی وجہ کیا ہے اگر اس کی اطلاع کوئی صحیح طریقے پر ہم کو مل جائے تو ماننے میں کو... ماننے میں اشکال جب ہوا کرتا ہے جب عقل نہ تسلیم کرتی ہو یا کوئی دوسری مشاہد دلیل جو ہے وہ اس کے خلاف بنتی ہو تب ماننے میں اشکال ہوگا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جہنم موجود ہے جو بعد لوگوں کا یہ تھا کہ خیال کہ نہ جنت ہے نہ جانم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وقت قیامت میں جب بنائیں گے لیکن قرآن پاک کی بعض آیتوں سے اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس جیسی بہت سی حدیثوں سے کہ معلوم ہوتا ہے جنت بھی اور جانم بھی ہے اللہ نے تیار کر کے رکھی اب جیسے رمضان کے سے متعلق حدیثوں میں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ و الیقت ابواب النار تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے اور کھول دیے جاتے ہیں جنت کے تو اگر جنت اور جاننم نہ ہوتی تو ان کے دروازے کہاں کو ہوتے اور, بند،, بند،, کھولنا اور بند ہونا ہر مرت البن کا حد عبداللہ ابن قال کال اخبار قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد عن محمد بن إبراهيم نبي عن نبي هريرة النسور الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن, فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرين فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ابو رحر رضی اللہ عنہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جہنم نے کہا پروردگار میرے بعض حصوں کو بعض حصوں نے کھا لیا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لوں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس رہنے کی اجازت دی ایک سانس موسم سرما میں اور دو ایک سانس جو ہے گرمی کے موسم میں تو تم جو ٹھنڈک دیکھتے ہو یہ آپ نے فرمایا ضمہریر تو یہ جہنم کے سانس لینے سے اور جو تم گرمی دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے سے ہے کیونکہ جب سانس لیتا ہے تو گرمی اندر سے نکل جاتی یہی ہے. اللہ, اللہ تعالی نے یہی رکھا کہ سانس لو تو باہر کی ہوا جو اندر پہنچے اور سانس چھوڑ دو تو اندر کی گرمی اور جو گندگی ہے وہ ہوا, ہوا کے ساتھ وہ نکل جائے تو اس سے آدمی کا بدن جو ہے وہ نارمل رہتا ہے تو یوں کہیے کہ, کہ جہنم کو بھی سانس لینے کی اجازت دینے سے کیا ہوا کہ اس کی وہ شدت جو تھی وہ اس میں کمی آ گئی تو نارمل تو خیر کیا ہوتی لیکن اس کے لحاظ سے نارمل ہی کہیں گے وادث محمد بن المسنا و محمد بن بشار البشار قلعہ مانیاہی القتان و ابن مہدی کال ابن المسن حد یا ابن سعید ان شعبہ کال حدن سماک ابن حرب انجاب ابن کال ابن مسن و حدسن عبد الرحمان ابن محدیہ صلی اللہ علامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھلتا یعنی مطلب ضوابط شروع ہونے کے ساتھ ہی معلوم اول وقت پڑھ رہے تھے اس لیے اس حدیث کو مح اور جب وہ حدیث کیونکہ پہلے آ چکی ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ فرما رہے ٹھنڈا کرو اور یہاں ہے کہ آپ اول وقت پڑتے تھے اسی لیے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے علماء نے اس کو رکھا ہے کہ یہ ان اوقات میں ہے کہ جب گرمی نہیں اس واسطے سردی کے موسم میں زہر کو دیر سے پڑنے کی ضرورت نہیں اول وقت پڑ لینا چاہیے حدسبو بکر نبی صحبہ کال حدیث رسول اللہ وسلم سے رمدا یعنی گرمی میں نماز کی شکایت کی کہ ہم نے جو نماز کو جاتے ہیں ذرا گرمی ہوتی ہے آپ نے ہماری شکایت توجہ نہیں فرمائی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس حکم سے پہلے کی بات ہو کہ جب, جب گرمی میں بھی آپ اولوقی نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ نے اس شکایت پر توجہ نہیں فرمائی لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ اضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے دو اوقات جو متعین فرمائے دو دنوں کے اندر جس کو پھر آپ نے بھی اپنے عمل سے صحابہ کو یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کی صورت ہو بس بعض کے نزدیک اس کا برعکس ہے لیکن دوسرا حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور یہی اب سب جگہ اختیار کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں تو اس کو مؤخر کیا جائے اور سردی کے موسم میں اس کو مقدم کر لیا جائے تو اس طرح سے سب حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور اسی واسطے ہنافیہ کے ہاں فجر کی نماز میں بھی جو حدیثیں گزر چکی اس فار والی وہ اس کو بھی لیتے ہیں اور ان دونوں حدیثوں کو لے کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ یہ فجر میں اسفار اور ظہور خاص طور پر موسم گرما میں جو ہے اس میں ابرات کی جو حدیثیں ہیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے غور کرنے سے واضح طور پر جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مقصد شریعت کا یہ ہے کہ جماعت بڑی ہونی چاہیے مسجد کے اندر اگر سخت گرمی کے موسم میں ظہر کو اول وقت پڑھا تو گرمی سخت ہوگی لوگوں کا مسجد میں پہنچنا مشکل ہوگا جماعت مختصر ہو جائے گی اسی طرح فجر کی نماز کو اگر اول وقت گلف میں پڑھ لیا جیسے اور فقہا کی بھی رائے یہی ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو لوگ تھکے ہار ہیں محنت کش ہیں مزدور پیشہ ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ دیر میں سوئے اور جلدی نہیں اٹھ سکے ان کی جماعت چھوٹ جائے گی اور جماعت مختصر ہوگی تو کثرت جماعت جو ہے تقصیر جماعت وہ شریعت کا منشا معلوم ہوتا ہے تو اس سے انہوں نے ایک اور مسئلہ نکالا اور اس سے مسئلہ یہی نکالا کہ جب مسجد کے اندر اگر ایک جماعت ہو جائے تو کیا دوسری جماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ اس مسئلے پر غور ہوا دوسرے فکا کے نزدیک تو چونکہ ان انہوں نے اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا تھا وہ تو حدیث میں جیسے آیا ویسا لے لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی کیا بات ہے بھئی ایک جماعت کر لو دو جماعت کر لو تین جماعت کر لو اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہار صورت افضل ہے بہ اکیلے نماز پڑھنے کی تو اگر چار آدمی بھی اکٹھے ہو گئے جماعت سے پڑھ رہے تو اچھی بات تو ہے انہوں نے تو اس نقطے پر غور کیا اور ہاں نے اس پر کیا کہ ان حدیثوں کو جو فجر کی میں اسفار اور زہر میں عبرات سے جو مقصد شارح کا سمجھ میں آتا ہے وہ تقصیر جماعت ہے تو اگر ہم تعدد جماعت کا فتویٰ دے دیں گے تو پھر تقسیر جماعت نہیں ہوگی پھر تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی چلی جائیں گی اس لیے یہ کہ زیادہ جماعتیں نہ ہوں اچھا صاحب اس میں پھر یہ ہوا کہ مسجدیں بھی دو طرح کی ہیں ایک مسجد تو وہ ہے کہ جس میں کوئی جماعتی مقرر نہیں ہے آرے پڑے آرے پڑھے جیسے بازاروں کے اندر جنگلوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں اس میں ہر آنے جانے والے نماز پڑھتا ہے بازار میں ایسے جنگل میں ان میں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو ایسی مسجدیں ہیں کہ جس میں جماعت امام معذن مقرر ہے تو پھر وہاں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر بعد نے پھر اس کی اجازت دی کہ اگر مسلح امام کا جو ہے اس جگہ کو بدل کر کے اور مختلف جگہ پڑھ لی جائے تو بعد نے اس کی اجازت دی وائرم تو بہر یہ حدیثیں ہیں جس سے جس میں غور کرنے سے فقہ مسائل نکالتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان فقہ اربا میں امہ میں کوئی ایسا نہیں جو حدیث سے آگے بھاگنا چاہتا ہو کسی کی ہمت نہیں صفاتیسوں میں غور کر کے مسائل نکال لیں حدثنا یحیی ابن یحیی قال حدثنا بشیر بن المفضل عن غالب, غالب عن, عن بکر بن عبد اللہ عن بکر بن عبد عن انس ابن ماری قال كنا نصلی مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شدۃ الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من العط بصد صوبه فسجد عليه انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے تو ایسا ہوتا کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پیشانی کو ماتھے کو زمین پر نہ رکھ سکتا ہو گرمی کی وجہ سے زمین تپ جاتی تھی اب قالین اور کارپٹ تھوڑی ہوتے تھے اس وقت تو زمین کے اوپر کنکریاں پتھر کی ہیں تو وہ تپ جاتی تھی گرم تو اب ماتھا نہیں رکھا جا رہا ہے تو اپنے کپڑے کو وہ بچھا کر اور اس پر جو ہے وہ سجدہ کر لیتے تھے اس سے اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے گرمی کے موسم میں بھی اول وقت جب کہ گرمی رہی ہو نماز پڑھے گی حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ اس سے مسئلہ نکلے امام مسلم تو اس کو اس باب میں سیری لائے لیکن الفاظ کوئی ایسے نہیں ہے گرمی کی سختی تھی لیکن اول وقت پڑھایا کہ دیر کر کے پڑھی یہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کیونکہ جب سب گرمی جہاں ہوتی ہے وہاں کنکروں کو ٹھنڈا ہونے میں بہت دیر لگتی ہے تو اگر ایک مصر کا سایہ بھی ہو جائے تب بھی یہ کہ کنکریاں ٹھنڈی ہو جائیں ضروری نہیں لیکن بہرحال ستیش کو ہمیں اس, ہم اس،, اس کانٹیکس ملا ہیں البتہ اس میں ایک مسئلہ اور نکل کے آیا اور وہ بسا تھا سو بہو اپنا کپڑا بچھایا اور اس میں سجدہ کر لیا دوسرے ایماں کا خاص طور پر شبافے کا کہنا ہے کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو نہیں آ, اس پر نہ سجدہ کرے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ چادر اوڑھ رکھی ہے ایک لمبا تو پہن رکھا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد اسی کا کچھ حصہ آگے کر لے یا جیسے مصریوں کے یہاں ایڈپشن کے یہاں لمبی لمبی چوڑی آستینیں ہوتی اس کو رکھ کر کے اس پر سجدہ کر لے دوسرے اما کے نزدیک جائز ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے کپڑا مستقل جیسے آگے, کوئی رومال الگ سے ہے یا کوئی اور کپڑا ہے آگے تو اس کو اگر بچھا لے تو اس پر سجدہ کرنا درست ہوگا اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کا کوئی حصہ جو ہے اس پر سجدہ نہ کیا جائے ویسے دوسرے ائما جو ہیں ان کے لیے یہ حدیث اس اعتبار سے دلیل بن سکتی ہے کہ بسادہ سوباہ کا لفظ ہے اپنے کپڑے کو بچھا دیا اس کے اندر مانا ہو سکتے ہیں کہ جو کپڑا پہن رکھا ہے وہی وہ بچھایا ہے تو انا فیاد ہیں وہ کسی اور دلیل یہ بات کریں کہ اپنا پین و کپرا نہ ہو حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا لیس دوسری سند وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا لیس عن ابن شہاب عن انس ابن مارک انہو اخبرو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العسر والشمس مرتفع حی فیذهب الزاهب الى الابالی فیاتی الابالی والشمس مرتفع لم يذکر قطیب فیاتی الابالی انصب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج اونچا ہوتا تھا حیا کا مطلب یہ ہوا کہ پوری روشنی سورج کی برابر ہوتی تھی اس میں کوئی کمی اور فرق نہیں آتا تھا یہاں تک کہ جانے والا جاتا اور الوالی جو ہیں وہاں وہ پہنچ جاتا تھا الوالی جو ہے مدینے کے باہر کا وہ حصہ آج تو سارا مدینہ ماشاءاللہ بہت پھیل گیا ہے لیکن اس وقت جو آبادی سے باہر جو حصہ تھا خاص طور پر جدھر قبا ہے مسجد قبا یہ اوالی کہلاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو میل قریب مسجد نبوی سے تو وہ علاقہ ہے تو اوالی تک جاتا اور فیات الوالی اوالی میں پہنچ جاتا پھر بھی سورج اوپر ہی رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اول وقت جو شوافے کا اور دوسرے عیمہ کا مسئلہ ہے حنفیوں کو چھوڑ کر قیاسر کی نماز کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے جبکہ ایک مصر سایہ ہو ان کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ وہاں پہنچ دو میل چلے گئے اور سورج پھر بھی اونچائی ہے لیکن اس میں قطعی جو رابی ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ اوالی میں آتے بس یہ کہ جانے والا جاتا لیکن وہ اوالی پہنچ بھی جاتا یہ ذکر ان کی روایت میں نہیں ہے اس لیے اس حدیث کو اس روایت کو حجت بنانا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ راوی نے اس میں اختلاف کر دیا ہے علی مالکن عبن عبن عبن شہابن عن ابن کا کالا کنب الاقبا فیاتی یہ زیادہ واضح ہے اس کے مقابلے میں کہ بن رضی اللہ عنہ اور کہا تھا کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے پھر جانے والا قبا کی طرف جاتا تھا اور وہاں ان کے پاس پہنچ جاتا تھا اور سورج اونچا ہی ہوتا تھا تو لہٰذا یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ واضح ہے اور تین و امہ کے لیے دلیل بن جاتی ہے کہ عصر کی نماز کو اول وقت اور پڑھا جائے جبکہ سورج کافی اونچا ہے نصب یخرج السان اللہ بنی امربن او فجیب اللہ عناصب نے مالک ہی کی روایتی بھی ہے کہ ہم اثر کی نماز پڑھتے پھر کوئی انسان کوئی آدمی بنو امربن او کی طرف جاتا وہ ان کو وہاں نماز پڑھتے پا لیتا یہ اس سے وہ دلیل نکلے کہ جو خانا فی یہاں بھی ہے کہ بھائی اگر وہ نماز پڑھنا ان کا غلط ہوتا تو یہاں سے جا کے وہاں ان کو نماز پڑھتا وہ کیسے پاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت میں غصہ ہے تو یہاں اول وقت ہو رہی تھی وہاں دیر میں ہو رہی تھی دونوں صورتیں جائز ہو گئیں حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن صباح وقطيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر على ابن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله تل کا سلاۃ المنافی قیج قب الم سے انصب نے مالک رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر میں بسرا میں تھے تو یہ جو علا ابن عبد الرحمن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے انصن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں جو بسرا میں ان کا مکان تھا جب یہ علا ابن عبد الرحمن جو ہیں زہر کی نماز پڑھ کر آئے جبکہ ان کا مکان مسجد کے پاس ہی تھا کہ ان کا حضرت انصبن مالک کا جب ہم وہاں پہنچے آپ کے پاس تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے نماز عصر کی پڑھ لی تو ہم نے کہا کہ ہم تو ابھی زہر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو اس سے اس سے معلوم ہوا کہ وہاں کی نماز جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے جو اصحتی سے گزر چکی ہے کہ آخر وقت میں نماز ہو رہی ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو ہم کھڑے ہو گئے ہم نے نماز پڑھ لی جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت انس کریں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے کہ بیٹھا وہ اپنا دیکھتا رہا ہے سورج کو ابھی ڈوبا تو نہیں ابھی ڈوبا تو نہیں ابھی ڈوبا تو نہیں مطلب یہ ہے یہاں تک کہ جب وہ دو شیتان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے یعنی یہ مطلب ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے جیسے کہ طلوع کے وقت میں حدیث آئی تھی اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یتلاء شمس بہ نخر نہ شیطان کہ سورج نکلتا ہے شیطان کے دو سنگوں کے بیچ میں تو یہاں بھی یہ ہوا کہ ڈوبنا بھی اس کا اسی طرح سے ہے وہاں میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ لیا ہے علماء نے کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت شیطان جو ہے وہ وہاں سورج کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج اس کے سنگ کے بیچ میں کو نکل کے آ رہا ہے اور وہ اس لیے وہ وقت چونکہ غیر اللہ کی عبادت کا ہے تو وہاں اپنا اس پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو خوش کر لے کے میری عبادت ہو گئی اسی طرح سورج گرو ہونے کے وقت میں بھی یہ مانا لیے جائیں گے تو یہاں تک کہ شیتان کے دو سنگھوں کے بیچ میں جب سورج آ جائے تو اب یہ کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے نقرہ کے معنی آتے ہیں جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے یہ نقرہ یونکر اسی سے تو وہ نکارا بنا ہے نکارا بھی اسی سے اس پر بھی جو لکڑی سے مارتے ہیں وہ تو اس نے چار ٹھونگے مار لی مطلب چار کہتے لا اسکر اللہ حفیح اللہ کلیلہ اللہ کا ذکر اس میں بس ظاہر ہے کہ تھوڑا ہی ہوگا جب یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ سورج نہ کہیں چھپ جائے تو بس جلدی جلدی پڑھے گا کہاں دل لگا کے اطمینان سے نماز پڑھی جائے گی تو فرمایا کہ منافق کی نماز ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا کہا حاصل یہ تھا کہ اثر کی نماز کو اول وقت پڑھ لیا جائے اور ظاہر ہے کہ امام مسلم اس سے گویاں کا یہ کہ اس سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے کہ ظہر کی نماز کو اگر آخر وقت میں پڑھا بھی تھا عصر کی نماز جو ہے وہ فوراً پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مصر سایہ ہونے پر عصر کی نماز پڑھنا یہ انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک قابل ترجیح ہے منصور ابن ابھی مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابي بكر ابن عثمان ابن السهل ابن حنيف قال سمعت ابو ابا عمامه ابن السهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم اخلدنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي مع ابو امامہ ابن نے سہل سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عادت عمر ابن عبد العزیز کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم وہاں سے نکلے اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کے پاس حاضر ہوئے ہم نے ان کو نماز اثر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے کہا کہ چچا جان یہ کیسی نماز ہے جو اس وقت آپ نے پڑھی ہے انہوں نے فرمایا کہ اثر کی اور یہی نماز تھی وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ جب ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ جلدی جو ہم پڑھ رہے ہیں جس پر میں تعجب ہے ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی اثر کی نماز جلدی پڑھا کرتے حد بن سواد العامری و محمد بن السلم المرادی و احمد ابن عیسا و, و قال متقارب قالآ اخبرہ وقار آخران حد دسنا ابن واحب کال اخبرنی امر ابن الحالث ابن اب حبیب النوس ابن سعد الصاری حد دس عن حفص بن عبد الله أو الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصر فأتاه رجل من بني سلم فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزور جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت منها قبل وقالی حد نے مالک رضی اللہ عنہ سے لوایت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھی جب فارغ ہو گئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کے پا... کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یار رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے اونٹ ہیں ہم ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش یہ کہ آپ بھی اس وقت تشریف لائیں آپ نے فرمایا ہاں چنا سے آپ تشریف لے چلے ہم بھی آپ کے ساتھ چلے تو ہم نے وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ابھی اونٹ جو ہیں ابھی نحر نہیں ہوئے یعنی ابھی ان کی قربانی نہیں ہوئی تو اب اونٹ جو ہیں وہ ان کے نہر کیا گیا نہر اور ذبح کا فروخت تو معلوم ہی ہے سب کو اور جانوروں میں زیبا ہوتا ہے اونٹوں میں نہر ہوتا ہے اور جانوروں کی جو ہے وہ گردن بالکل جو یوں یہ کہ جو دھڑ ہے اوپر کا سر یا یوں یہ حلق کا اوپر کا حصہ کاٹا جاتا ہے زیبا میں لیکن نہر میں یہ ہے کہ وہ جو گردن چونکہ اونٹ کی بہت لمبی ہوتی تو جہاں سے گردن شروع ہوتی اور سینہ ختم ہوتا ہے وہاں اس کے جو ہے برچی اندر گھسا کر کے اور اس کو یوں کہیے کہ اس کا خون نکالا جاتا ہے اس کو دم سائل کہتے ہیں دم مسفو یہ ہے وہ نہر تو ابھی اونٹ جو ہیں وہ تو وہاں نہر ہوئے نہیں پھر ان کا نہر کیا گیا پھر ان کے ٹکڑے کیے گئے پھر ان کو پکایا گیا پھر ہم نے کھا لیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے سارا کام ہو گیا تو اس سے امام مسلم یہی مسئلہ نکال رہے ہیں کہ دیکھو اتنا لمبا وقت تھا اگر یہ اثر کی نماز کو دیر سے پڑھنا ہوتا تو پھر اتنا کام کہاں سے ہو سکتا تھا اس وقت کے اندر اچھا اس میں آگے خود المرادی جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آ اس ہم سے ابن ابن لوہیا اور امر ابن الحرار جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر ہیں جبکہ ابن لوہیا جو ہیں ان کے بارے میں محدثین کلام کرتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہیں اس لیے چونکہ امام مسلم ہیں صحیح حدیثیں لاتے ہیں تو اگر ایک قول ملا کہ اس صنعت کے اندر ابن ایک رابی جو ہے وہ کمزور ہیں تو اس کو انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ بعض علماء کی رابیوں کے رائے یہ ہے کہ اس میں لحائے ابن لوہا ہیں موجود تو معلوم ہوا کہ اس سے ایک روایت میں تھوڑی سی صنعت کے لحاظ سے کمزوری آ گئی دوسری بات یہ کہ حقیقت تو یہ کہ آج تو ایک اونٹ تو کیا ہے ایک بکری بھی زور سے لے کر مغرب تک نہیں ہو جائیں تیار سمجھنا میں اوقات میں جو بے برکتی ہے وہ تو اب بکری کو کاٹ بھی لو ٹکڑے بھی کر لو سبھا کر کے اور پکا بھی لو اور کھا بھی لو یہ تو زور سے لے کر مغرب تک بھی نہیں ہوگا اور اس وقت انہوں نے اثر اور مغرب کے بیچ میں اونٹوں کے سلسلے میں یہ سارا کام کر لیا دراصل اوقات میں عجیب برکت تھی اس زمانے میں واللہ عالم حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن بن نجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنهر الجزور فتقسم عشر قسما ثم نطبخ ثم نتبخ فنأكل, فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس رافع بن خديج روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے پھر اونٹ جبہ کیے جاتے اور ان کے جو ہے وہ تقسیم کی جاتی اور پھر وہ ہم اس کو پکاتے اور اس کا گوشت کھاتے نظیجن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں میں جلدی بازی کے اندر کچا کچا پکایا کھا بلکہ اچھی طرح خوب گوشت پکا کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس کو کھا لیا کرتے تھے حدسنا اسحق ابن ابراہیم کالا اخبر اخبر ابن, ابن, ابن اسحاقی على حدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اصری ولم یقین قرآن السلیم تو یہ امام اوزائی کی روایت آئی تھی پہلے یہاں بھی یہ امام اوزائی کی ہے لیکن سند مختلف ہے اس میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہ ہم نماز پڑھتے تھے اثر کی جو لفظ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روایت کے اندر ساتھ پڑھنے کی بات نہیں اللہ احدی رسول اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے اثر کے بعد اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہاں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہیں اور پڑھتے ہوں گے یہ فرق روایت کا ہو گیا <تصح> واقس اچھا بار یہ با ختم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم جو روایتیں لا رہے ہیں اور محدثین کے نزدیک عصر کی نماز جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی جبکہ سورج کی روشنی برابر اس میں حرارت ہو گرمی ہو روشنی میں فرق نہ آیا ہو اور یہ ظاہر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ ایک مصر سے سایہ سا... آگے نہ بڑھے تو اسی لیے شواب ہے حابلہ مالکیہ ان کا مسلک یہی ہے امام حنفیہ کے اندر امام ابو یوسف امام محمد کی رائے بھی یہی ہے صرف امام ابونی فرحم اللہ جو ہیں وہ اس پر گئے ہیں کہ نہیں دو مصر سایہ ہونا چاہیے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حدیثیں ابراد ظہر والی سامنے ہیں تو جب ابراد ظہر جو ہے یعنی ٹھنڈا کرنا وہ یہ پانچ منٹ دس منٹ میں تو نہیں ہوتا کم سے کم ایک مثل سایہ ہو تبھی جا کر تو ٹھنڈا ہو یوں کہیے یہ کہ آ, گرمی میں ٹھنڈک آئے گی جب ہم نے اس وقت زہر کی نماز پڑھی تو پھر کیا ہی اثر کی وقت شروع ہو جائے گا جب افضل وقت وہ ہوا زور کا تو کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہونا چاہیے اس لیے ان کے نزدیک دو مثل سایہ جو ہے وہ اثر کی نماز کا وقت ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے اور, اور روایتیں جو اور روایتوں کے اور کتابوں کے اندر ہیں وہ بھی ہے تو یہ امام ونی فرحم اللہ کہنا ہے واللہ آلم بس یہ دوسرا باب شروع آئین ہی طرف تھے انشاءاللہ نافعان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوتہو صلاة العصری تفوتہو صلاة العصری کہ انما وطر اہلہ ومالو مسئلہ نمازوں کا چلہا تھا اوقات نماز کا یہاں اس میں حدیثیں لا رہے ہیں جس سے خاص طور پر اثر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اثر کی نماز بہت اہم ہے اس لیے نہیں کہ اور نمازوں سے کوئی مختلف نماز ہے بلکہ اس لیے کہ خاص طور پر یہ وقت لوگوں کی مشغولیت کا ہے اور اس وقت میں اگر غفلت کی گئی تو نماز چھوٹ جائے گی اور نماز کا کسی بھی نماز کا چھوٹنا وہ غلط ہے تو اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کی اہمیت ہے یہ غفلت کا وقت ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے ایسا ہے کہ جیسے اس کے اہل و گھر و مال و عیال جو ہے جیسے وہ ضائع ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ غفلت تو دو ہی وجہ سے ہوتی یا تو دکانداری خریداری کی وجہ سے جس میں مال انوالو ہے اور یا پھر گھر والوں کے اپنے کام دھندوں میں اور گھر کے کاموں میں لگ کر تو یہ ای آیال اس میں انوالو ہو گئی جب یہی انوالو ہے تو فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ تو ایسا ہو گیا جیسے ضائع کر دیا تم نے ان کو تو وہ مال کام کا نہ وہ آیال کام کی کہ جس میں لگ کر کے تمہاری نماز چلی گئی تو اس لیے اللہ کے نزدیک تو وہ ضائع ہے وہ چیز کیونکہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے دلوں میں اللہ اس بات کو بٹھا دے کہ بھئی سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے ہم حق سمجھتے ہیں اپنا اور اپنے ہلو کا ہم خود ملکیت ہیں ہماری جو گھر بار جو کچھ ہے ہماری اولاد ہو کہ ہماری بیوی بچے جو بھی ہوں وہ سب اللہ کی ملکیت ہیں اللہ نے دیے اللہ نے وجود بخشا تو ہیں وہ جب چاہیں اس وجود کو لے لیں واپس تو سارا دھڑا رہ جاتا ہے تو جب اللہ ہی مالک ہیں اور وہی وہ قادر و مختار ہیں تو ان کا حق سب سے مقدم ہونا چاہیے یہ کیسی بات ہوئی کہ صاحب ہمیں اپنی جان کی اور اپنے اہل و عیال کی تو فکر ہو اللہ کے حق کی فکر نہ ہو جب ان کی بھوک اور پیاس اور اپنی بھوک اور پیاس کا خیال ہو مگر اللہ کی جب کی طرف سے طلب آئی ہے تو وقت آ گیا وہاں حاضر ہونے کا اس کا کوئی احساس نہیں تو یہ ہے وہ سبب کہ جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے مال اور اس کے اہل جو ہیں گھر والے وہ ضائع ہو گئے دوسری حدیث بھی بالکل عبداللہ عمر کی اسی, اسی روایت منفاط الآر فقان تر اہل و مالو وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیب قال حدثنا ابو عسام عن حشام عن محمد ابن عبید, عبید عن علی قال لما كان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما حبسونا وشغل وشغلونا عنی صلاة الوسطہ حتی غابت الشمس وہ نے کہ اس حد ان حدیثوں میں جو اوپر ابی گزری ہیں اس میں اثر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوئی تو اب یہاں سے امام مسلم جو ہیں وہ حدیثیں اکٹھی کر رہے ہیں جس سے آیت قرآنی جو ہے جس میں فرمایا حافظ علی وواتی وسلاۃ الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر السلاط الوسطى کی السلاط الوسطى سے کیا مراد ہے تو اس سلسلے میں وہ حدیث سے یہ بات حدیثیں اکٹھی کر کے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اثر کی نماز ہے دراصل اس سلسلے میں جو ہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہے اور اسی طرح سے تابعین میں بھی امکی بھی رائے مختلف ہیں کسی نے تو یہ کہا کہ صاحب یہ جو ہے حافظلامات الوسطى کہ اسلاط الوسطى بیچ کی نماز درمیان کی نماز اس سے مراد اثر کی نماز صحابہ میں تو جن سے یہ بات منقول ہے اور جن کی رائے ہے ان میں حضرت علی ابن ابی طالب ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں عبداللہ ابن عمر ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں ابو سعید خدری ابو حرا اور تابعین میں عبیدہ سلمانی حسن بصری ابراہیم نخعی قطعہ دحاک اور تابعین میں کلبی مقاتل امام ابو حنیفہ اور آگے چل گئی امام احمد داود ظاہری اور ابن المنصر وغیرہ یہ نظرات کی رائے سب کی ہے کہ اس سے مراد اثر کی نماز اور امام سرمزی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور بعد کے جو علماء ہیں صحابہ کے اندر کے علماء اور بعد کے زمانے کے بھی علماء کی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ اس سے مراد اثر کی نماز ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ملتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ لیکن دوسری ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے السلاۃ البسطی سے جن میں یہ قول جو ہے حضرت عمر حضرت معاذ ابن جبل اور دوسرا قول پھر یہی عبداللہ ابن عباس کا اور عبداللہ ابن عمر کا تو ان سے دو قول مل گئے ایک عصر ف... کا اور ایک فجر کا اور حضرت جابر اور تابعین میں عطا اکرما مجاہد ربیع ابن انس اور امام مالک اور امام شافعی اور امام شافی کے جو شوافے میں جو جو ان کے یوں کہیے کہ عام فائیں شوافے کے ان کی رائے یہ ہے ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ظہر کی نماز اسرات الوسطہ اس میں یہ قول ملتا ہے حضرت زید ابن ثابت اور اسامہ ابن زید ابو سعید خدری حضرت عائشہ عبداللہ ابن شداد اور ایک روایت امام ابنیفہ کی بھی امام نوبی بتلاتے ہیں اور ایک قول مغرب کا بھی ہے ایک قول عیشہ کا بھی ہے اور ایک یہ ملتا ہے کہ پانچ نمازوں میں کی ایک نماز کوئی ایک ہے لیکن وہ بازیں نہیں کون سی ہے ایک یہ بھی ملتا ہے قول کہ پانچوں نمازیں ہیں الوسطی اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد جمعہ ہے لیکن امام نوہ بھی جو بات کہہ رہے ہیں اور تمام علماء بھی کہ بات یہ ہے کہ سارے قول جو ہیں مرجو ہیں دو قول جو ہیں وہ زیادہ مستحکم معلوم ہوتے ہیں ایک تو صبح کے فجر کی نماز کا ہونا اور ایک عصر کی چونکہ صحابہ سے منقول ہے اور کثیر تعداد ہے صحابہ کی ان میں بھی اثر کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ ترجیح کے قابل ہے فجر کی نماز کے جو لوگ فجر کی نماز کو کہتے ہیں کہ وہ اثرات روزہ ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ زیادہ غفلت کا وقت ہے کیونکہ ذرا سکون کا وقت ہوتا ہے اور یہی وقت ہے کہ ہر موسم میں چاہے سردی ہو کہ گرمی ہو یہی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو نین جو ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس واسطے فجر کی نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور یہی اثرات الوسطی سے مراد ہے وسطیٰ کا مطلب چونکہ بیچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر رات ادھر دن بیچ کے اندر یہ فجر کی نماز آ گئی جو لوگ زہر کی نماز کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دن کے بیچ کے اندر ہے وسط نہار میں یہ نماز آ رہی ہے تو اس واسطے ان کے نزدیک زہر کی نماز لیکن عصر کی نماز جو ہے جو لوگ عصر کے کہتے ہیں وہ ان کے پاس روایتیں بہت ہیں امام مسلم کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے اس لیے اس کی تارید میں یہ ساری حدیثیں جو اب آ رہی ہیں اس کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے تو حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزہ احذاب کے دن تو خندق والا غزوہ ہے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں خندق کا غزوہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈچ جو کھودی گئی تھی اس کو خندق کہتے ہیں اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام قبائل جو ہیں وہ اومد آئے تھے اور حملہ آور ہوئے تھے مدینے پر تو حزب جماعت کو کہتے ہیں احزاب اس کی جمع ہے تو غزوہ احزاب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے جیسا انہوں نے ہمیں سلاط الوسطی سے مشغول کیا ہے یعنی مطلب ہم روک کے ہم سلاط الوسطی بھی ادا نہ کر سکے یہاں تک کہ صورت غروب ہو گیا یہاں تک کہ صورت غروب ہو گیا اور نماز نہیں پڑھی وہ تو نماز ظاہر کے اثر کی ہوگی تو جس کو مغرب, مغرب سے پہلے صورت غروب ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا تو خندق کے کھودنے کے اندر اتنی مشغولیت رہی کیونکہ اب یہ اپنے اختیار کی چیز تو ہے نہیں کہ بھئی اس کام کو مؤخر ملتوی کر دیا جائے کل کر لیں گے دشمن چڑھا رہا ہے اس کے روکنے کا انتظام ضروری کرنا ہے یہاں جانوں پر بنی پڑی ہے نہ کھانے کی فکر نہ سونے کی فکر, فکر پیٹ, پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے ہیں اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا فکر یہی یہ تھا کہ کام کسی طرح پورا ہو جائے تو ایک روز یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ مؤخر ہو گئی نماز نہیں پڑھی گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی اس میں امام مسلم جو ہیں وہ تو اس لیے لا رہے ہیں کہ دیکھیے اصلاۃ البسطیٰ سے مراد اثر کی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات ثابت ہے اس میں وہ خود بخود یہ مسئلہ نکلا کہ نماز کی اہمیت ہے اور یہ اتنی اہمیت ہوئی نماز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عادت شریفہ کسی کو بد دعا دینے کی نہ تھی اس وقت آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں اصلاۃ الوسطی سے بھی روک کے رکھا انہی کو بھی ایسا تم روک کرے ورنہ کون سا ہمیں شوق تھی ہماری عادت تھی کہ نمازوں میں تاخیر کیا کریں نماز قضا کر دیں یہ تو انہوں نے ایسا کیا تو یہ سبب بنے تو نماز کی تاخیر نماز کی تاخیر اتنی بھاری تھی آپ کے لیے کہ آپ نے